ش گلا يَنْسِى وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا فَها وَنَفْسُه وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وتقوى on Del قاضی تَزَبُهُ صَقَروهَا فَدَن دَمَا عَلَيهِم رَّهُم فَدَن دَمَا عَلَيهِ رَُّهُم وَْ عندمامَا عَلَيهِم رَُّون بِذَن بِهِم فَسَه وَلَا يَخَافُ الْقُبَ صَدَ قَ الحمد اللہ عالمین السلام سیدم من امرۃ الم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ السّلام علیہ رسول اللہ, یا رسول اللہ، یا حبیب الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بیٹھے اسلامی بھائی اور مدرینگ چینل کے ناظرین فیدان عید الفطر کی فطر کی خصوصی نشریات میں حاضر خدمت ہیں اور آپ لہیلۃ الجائیدہ کی راست سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدرنگ چینل پہ پیارے پیارے انداز سے سلسلے جو ہے نشر کیے جا رہے ہیں آپ مستفید ہو رہے ہیں صبح سے بہار رمضان صبح رمضان آپ سلسلے دیکھتے رہے مدنی منوں کے ساتھ بھی مدنی چینل جو عید منا رہا ہے بزرگ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی مدنی چینل عید منا رہا ہے نوجوان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی عید منا رہا ہے اور اب باری آ ہے تمام کی واہ سبحان اللہ کہ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ زوجل مدنی مقابلے بھی ہوں گے نعت کا بھی سلسلہ ہوگا تلاوت جیسے کہ ابھی آپ نے سنی اور مدنی مننے بھی ماشاء اللہ جگ جگمگا رہے ہیں ہاتھ بھائی یہ دیکھیں بھائی مدنی چینل کے نادین ہمارے مدنی منہ جو اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں اور جو اسکرین پر مدنی منع اور مدنی منیا ہیں بھائی آ جائیے کیونکہ یہ سلسلہ آپ کا بھی ہے اور آپ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی جیسے آپ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ ہاتھ ہلانا ہے جی اور بزرگ اسنا بھائی بھی ہمیں ماشاءاللہ اللہ اسٹوڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور نوجوان اسنا بھائی بھی اب جس کی طرف جائیں گے وہ ہاتھ ہلاتا رہے گا ٹھیک ہے پہلے مدنی منو کی باری آتی ہے جی مدنی منو عید مبارک مسکراتے ہوئے آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا جو ہے مستحب مسکراتے ہوئے آپ کے چہرے پہ اچھی اچھی پیاری پیاری مسکراہٹ ہو اور ہم سارے مل کے کیا کہیں گے دعا پڑھیں گے ادھک اللہو جی مدنی چینل کے ناظرین یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جی مدنی منو عید مبارک جی بزرگ اسلائی بھائی بھی آ اور مزید آ رہے ہیں جی بزرگ اسلائی بھائیوں کو عید مبارک جی بھائی ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ زوجل اور اسلام بھائی اسٹوڈیو میں آتے جا رہے ہیں اور جگہ بھی جو ہمارے پاس کم پڑتی جا رہی ہے لیکن آتے رہیے بھائی اور جو نوجوان اسلامی بھائی ہیں اب آپ کی جانی باتیں عید مبارک ارے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ اللہ جی سلمان بھائی آپ کو بھی عید مبارک ہمارے ہرافر اسلام بھائی کاری صاحب آپ کو بھی عید مبارک مرحبا جگہ تو باپو ماشاءاللہ یہاں تو آ ہی رہے ہیں جن کو یہاں جگہ نہیں ملے گی ان کے لیے ایک اور جگہ کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے اچھا جی ان جی, جی آج ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی محروم رہ جائے بڑی بھرپور ترکیب ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ ان کے نگران شورا کے مختلف انداز ناظرین دیکھتے ہی آئے ہیں آج جو انداز ہے یہ سب سے ہٹ کر اگر کہا جائے تو بات غلط نہیں ہوگی اس میں جس طرح سوالات کیے جائیں گے سوالوں پر انعام دیے جائیں گے ویسے ہی کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں آ, مدنی اسٹائیم بھائی جو ہمارے نوجوان اسٹائیم بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہیں آ, جو بزرگ ہیں ان کے لیے بھی ہیں جو مدنی منے ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے ایک تو تفنم کا بھی مظاہرہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ علم کے اندر بھی اضافہ ہوگا آہا اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ مدنی اللہ چینل کا باپو شریف امتیاز رہا ہے کہ مدنی چینل خوشیوں کے موقع پر بھی ایسا مبارک ماحول رکھتا ہے کہ جس کے اندر خوشی کا اظہار بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی ہو اور دل کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبہ بھی بڑھتا رہے کا اور دیکھیں جو بھی کام ہو رہے سلمان بھائی اور مدنی چل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی بھی منا رہے ہیں تو شریعت کے دائرے میں رہے گی کہ یہاں تک کہ خوشی منانے کا انداز جو ہے جائز ہے اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تو جو بھی انداز آپ اپنے گھر میں اختیار کریں اپنی زندگی میں اختیار کریں اسی طرح آپ دیکھیں مدنی منیاں جو ہماری تیار ہو کر آئی ہیں اسکارف باندھ کر آئی ہیں اور مدنی منیا یہ بھی عید منا رہے ہیں عیدی ملی آپ لوگوں کو اچھا آج کون کون نگرانی صورت سے عیدی حاصل کر لے گا چلیں جی یہ تو اب جب نگرانی شورا آئیں گے تو جب بھی پتا چلے گا اور ان کے بھی ذہن میں شاید کچھ ایسے خیالات آ رہے ہوں گے مدنی خیالات کہ کیا سوال ہوگا کیا سیگمنٹ ہوگا کس انداز سے نگرانے شرا معلوم کریں گے اور مدنی منع بھی ہیں مدنی منیا بھی ہیں اسٹوڈیو میں ہمیں اسنائی بھائی اسنا بھائی اور چھوٹے باپو شریف بڑے باپو شریف بھی ہیں اور یہ کہ اللہ آج خوشی کا موقع ہے تو پھولے نہیں سما رہے ہیں اور نگرانی شرا اس انداز سے ٹھیک ہے نگرانی شورا سے ملنا کیا اس طرح گفتگو کرنا یہ کیا آسان ہے آج نگرانی شورا ابھی کچھ دیر کے بعد نگرانی شورا کی آمد ہوگی اور ان سارے مل کے کیا کہیں گے ہیرو میں ہیرا چورا کے پر بھائی باباد بلند ہونا چاہیے نا ٹھیک ہے ناراغ کا جواب باباد بلند چورا کے پر شورا کے پر مرشدی اختار پر ماشاءاللہ اللہ اللہ بکور شریف آج جو بات بڑی زبردست ہے مدنی چین کے ناظرین کے لیے جس طرح ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں نگران شورا کو اسکرین پر دیکھتے ہیں ویسے ہی بہائنڈ دا اسکرین یعنی سکرین سے ہٹ کر کیا معاملات رہتے ہیں نگران شورا کے کس طرح سلسلہ کرنے کے لیے آتے ہیں رمضان شیف میں بھی جدول رہا ایک بڑا بھرپور جدول رہا تو شہری کے لیے آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں پھر افطار کے بعد جو ہے وہ مثالی معاشرہ بات بات ہے, ہے اس کے لیے آ رہے ہیں تو کیسے آ رہے ہیں تیاریاں ہو رہی ہیں مختلف مدنی مشورے کر رہے ہیں اس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے یہ بھی آج انشاءاللہ ہم مدنی چہر کے ناظرین کو دکھائیں کیا گے کیا بات ہے یہ تو بہت اچھا پیارا نے مرحلہ شامل کیا ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ناظرین جو شاید موجود ہوں اور ذہن میں یہ بات آتی ہے بھائی یہ کیمرے کے آگے ایسے آئے کیمرے کے بیچ ہے نا کہ الگ دنیا ہوتی ہے تو وہ کوئی دکھاتے ہیں تو آج مدنی چینل کے ناظرین آپ کا مدنی چینل کیمرے کے پیچھے کے جو معاملات ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ریکارڈ کیے ہوئے ہیں لیکن جو یہاں پر منچ پر آ گئے اور اس سے پہلے کیسے تیاری ہوتی ہے کیا معاملات ہوتے ہیں کیا گفتگو ہوتی ہے اب بات کرنے کا انداز کیا ہے اسکرین پر کیا ہے تو آج آپ ملاحظہ فرمائیں گے وقت مناسب پر انشاءاللہ شاء تمام جو ہے گفتگو ہماری چلتی رہے گی تو ہمارے ساتھ ہمارے ناخا بھائی بھی ہیں اور تیار ہیں سب اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں تو کون سا کلام پڑھنا ہے ابھی آپ انشاءاللہ شاء کلام پڑھیں گے مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا ہاں بھائی باہر چلیں جی شامل کرتے ہیں پھلکے پڑھیں گے صلی صلی صلی علی علی علی سلال مدین پڑیے سلے آلہ شفی نا سلے آلہ چفی نلے آلہ بیچ make <Sýst> karma <Sýst> <Sýst> کا کرنا تم آتی مت کا تازہ کرنا مری چش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 وسلات وسلم وحاب نور اللہ رحمت علم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم کا فرمان علی شان ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑ کر آراستہ کرو تمہارا درود پڑھنا قیامت آمد کے روز تمہارے لیے نور ہوگا حبیب صلی اللہ ولی و, و صحبی و صلی و بیٹھے بیٹھے ہو پیارے پیار اسلام بھائیو اول تو یہ کہ تمام مدنی چین کے ناظرین حاضرین کو عید مبارک ہو خیر مبارک اللہ کریم روزے رکھنے والوں کے روزے قبول فرمائے ترابی پڑنے والوں کی تراویاں قبول فرمائے قرآن و دیگر عبادات قرآن کی تلاوت کرنے و دیگر عبادات کرنے والوں کی عبادتیں قبول کرے لیکن عمل ہمارے ہم ناقص ہیں ہمارا عمل بھی ناقص اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے ابتدا میں احمد پور شرکیہ کے ہونے والے حادثے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک بار پھر ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ کریم اس حادثے میں انتقال کرنے والے تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور انہیں محتاجی سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے اس طرح جو جو ہمارے لواحقین ہیں ہمارے جو مرحمین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بے حساب فرمائے عید کے روز لوگ خاص طور پر قبرستان جاتے بھی ہیں اور ایک ہے یہ ہمارے ہاں ایک چلن ہے اس کا بھی اچھا ہے قبرستان جانا چاہیے اور قبرستان جا کر فاتحہ کرنا چاہیے اصال ثواب کرنا چاہیے اور جو شرح تقاضے ہیں اس کے مطابق قبرستان جانا چاہیے تاکہ قبروں کی حرمت بھی پامال نہ ہو اور قبرستان جائیں تو اپنی موت کو یاد کریں عبرت بھی لیں فضول گفتگو سے بھی ہمیں بچنا چاہیے تو یہ ایک اچھی عادت ہے اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا بھر میں نہیں ہے اس طرح حالانکہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے قبرستان ہیں یو کے میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی آپ کو ملیں گے آپ کو افریقہ میں بھی ملیں گے مسلمانوں کے قبرستان الگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی پتہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان ہیں اور وہاں جو مسلمان فوت ہوتے ہیں انہیں وہیں کے قبرستان میں ان کی تدفین کی جاتی ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ قبرستان جایا کریں اور قبرستان جانے سے عبرت حاصل ہوتی ہے آنکھیں نرم ہوتی ہیں دل نرم ہوتے ہیں اور جب آنکھیں نرم ہو دل نرم ہو تو الحمد رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اللہ کریم ہم سب کو آ, نرم دل والا بنائے آمی اور آمی کرم آمی کرنے آمی والا بنائے اللہ کریم ہم سب پر و کرم فرمائے فضل فرمائے آنے و... یہ مہینہ جو شروع ہوا ہے اللہ اسے بابرکت کرے اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کا ایک انداز تھا کہ رمضان و مبارک کے جانے کا چھ ماہ تک وہ دعائیں کرتے تھے اللہ تو قبول کر لے چھ ماہ تک رمضان مبارک کے ملنے کی دعا کرتے تھے ہم سے ہمارا رمضان رخصت ہو گیا اور اس میں رخصت ہونا ہی ہوتا ہے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان ایک بار پھر عطا فرمائے تو دعا کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم رمضان صلو علی اللہ عمل بلغنا ب مودان علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اب چلتے ہیں تھوڑا سلسلے کی جانب پہلے میں آپ کو تعارف کروا دوں کہ آج ہم آپ کو کیا کیا تحفے دیں گے سبحان اللہ, <سلام> اللہ آج خود بارگاہ میل سنت سے بھی میں تحفے لے کر حاضر ہوا <سلام> جی زیارت بھی ہو جائے جی, جی زیارت بھی ہوگی اسلامی بھائی جر تحفے دیتے جائیں تو میں تحفے دکھاتا جاؤں گا ان اللہ تعالی اچھا دوسری طرف لگے ہوئے ہیں فریم تو ذرا یہ فریم دکھا دیں کتنی بڑی فریم یہ نالین پاک یہ فریم پچھلے سال بھی تھی وہ پچھلے سال یہ فریم ہم نے کوشش کی اسلام بھائی کوئی اس سوال کا جواب دے کر لے جائیں آج یعنی پچھلے سال تو ہم نے کوئی مدنی فیس بھی رکھی تھی اس بار دیکھتے ہیں کون کون لے جانے کی نیت رکھتا ہے ہاں کوشش کریں آج یہ فریم یا ہو سکتا ہے کوئی مدنی چلا کہ ناظرین کے لیے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ فریم انہی کا کوئی نمائندہ آ کر لے جائے یہ ہم بھیج نہیں سکیں گے یہ ہم بائی پوسٹ یا کسی طریقے سے کوریئر کے طور بھیج نہیں سکیں گے یہ فریم کا تو جو بھی ہوگا جو بھی جیتے چاہے یہاں کا اسلام بھائی جیتے تو بھی خود ہی لے جائے اگر مدنی چینل کے ناظرین جیتے تو بھی یہ خود ہی لے جائیں ماشاءاللہ اللہ شریف کے ہاتھ سے ایک اور پیارا پیارا تحفہ آج میری نیت ہے کہ یہ دھاگا نہیں ہے یہ پورا قابل کا خلاف ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا نیت ہے اسے بس یہ بارے میں امیل سنت کی بارگاہ میں تھا امل سنت کے پاس یہ اپنی برکتیں لٹا رہا تھا کابے کا گلاف یہ اتنا بہت بڑا پیس ہے جی جی میں چاہ رہا ہوں یہ پورے کے پورا پیس آج کسی عاشق رسول کے حصے میں آیا <تصفيق> ناظرین بھی لے سکتے ہیں سب <سبشتر> ناظرین اب یہی کہ یہ وقت پر ہوتا رہے گا ٹھیک ہے کوچین ناظرین کے حصے میں آتی رہے گی تو کوچین حاضرین کے حصے میں آتی رہے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اور ماشاءاللہ یہ ہو گیا کابے کا خلاف اور یہ ہو گئی چادر حضرت سینا ابو ایوب انصاری طبیعت کے مزاج مبارک واہ میزبان رسول حضرت سینا ابو ایوب انصاری یہ امل سنت کو تحفے میں آئی تھی وہاں سے ہم نے تحفے میں لے لیے اب دیکھیں کس کو یہ تحفے میں جاتی ہے کون کون چلے وہ آپ ایسا کریں یہاں تو بہت سارے جو ہے طلبگار ہیں یہ آپ مجھے ہی عطا فرما دیں تو آپ بھی تو یہی ہیں ٹھیک ہے آپ بھی آ جائیے گا مقابلے میں مقابلے میں آ جائیں اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ اللہ کافی سارے مدنی تحائف یہاں رکھے ہیں الحمد للہ امیر سنت کی بارگاہ سے مدینے کی تصویرات کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ مدینے کا مسلح بھی ہے ذرا مدینے کے مسلے کی بھی جزارت کرا دے بابو اوارا. یہ دیکھے یہ مدینے کا مسلح حلاؤ مدینے کا جا نماز ہے یہ مد... مد... مد... مد... بھی یہ بھی امیر سنت کے یہاں سے مجھے تحفے میں یہاں میں میں منگوائے تھے کہ یہاں تحفے میں دیں گے ماشاء مدینے کی ٹوپی اور مدینے کی تصویر کی تھیلی بھی الگ آئی ہے یہ بابو اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی ہے یہ تو مدینے کی تصویر ہیں یہ بھی امیریں سنت کے یہاں سے آئی ہیں یہ مدینے کی ٹوپی اور تصویر یہ بھی امیریں سنت کے یہاں سے آئی ہیں ماشاءاللہ اللہ نالین پاک کے بڑے بڑے بھی وہ یہ دیکھیں یہ نالین پاک کے بڑے پیارے پیارے تبرکات ہیں تو یہ سب دینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کوشش کیجئے گا یہ سراط و جینان کا پورا سیٹ ہے دیکھیں کون خوش نصیب لے جاتے ہیں ہیال علوم کا پورا سیٹ ہے باہر شریعت کا پورا سیٹ ہے نیکی کی دعوت ہے سبحان اللہ اور یہ ایک عظیم الشان ہمارے مقتوۃ المدینہ نے جو تحفہ ہمیں دیا ہے یہ ذرا مجھے دیجیے گا قرآن کریم یہ قرآن کریم ہے کنز المان ما خزان الرفان سبحان اللہ اچھا پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اس کی ترکیب ایسی بنی ہے کہ یہ اسٹینڈ پر رہ جاتے یہ یوں رہ جاتے ہیں سبحان اللہ ذرا دیکھیے آپ کو اسکرین نہیں ہے یار ان کو اسکرین بات تو ہوئی تھی ہماری نہیں ان کو اسکرین دیں اس کو اس طرف کر دیں پہلے آپ نہیں ان کو اسکرین ہونی چاہیے ہاں تو ٹھیک ہے جب پہلے ان کو دکھا دیں بےچارے یہ یا چلیں آپ دیکھتے رہیے اچھا وہاں ہے سکرین پیچھے والوں کے پاس ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے سکرین تو ہے پھر آپ بگیسٹ کے لائف دیکھتے رہیں اچھا پھر اس کا دوسرا ایک ماشاءاللہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دیکھے کتنے پیارے طریقے سے یہ اور پھر یہ کہ پلاسٹک بھی ہے چلیں سو بھی کھولتے ہیں اب جو میں ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں یہ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ٹھیک ہے تو وضو ضروری ہے کیونکہ اب یہ قرآن کریم کو ہم رہے ہیں سیدھے اور ماشاء ماشاءاللہ یہ دیکھیے کابت اللہ شریف باب کعبہ کتنا خوبصورت ہے نا اور اب ذرا اس کو قریب سے کر کے دکھائیں تو او مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ میرے رب کا کلام اللہ اللہ اللہ بعد عاشقا نے رسول نے یہ بھی مجھے کہا ہے کہ مطلب ترکیب بنی تھی کہ یہ آج تحفے میں جانے چاہیے سبحان اللہ تو ویسے مقتط المدینہ پر اس کا دیا پندرہ سو روپے ہے مقتط المدینہ پر اس کا دیا پندرہ, سو, پندرہ, سو, پندرہ سو, سو روپے ہے روپے مگر یہاں پر انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کسی نہ کسی سوال کے جواب یا کسی بھی انداز پر یہ آپ کو تحفے میں دیے جائیں گے سبحان اللہ اب مدنی چنا کے ناظرین کے لیے میں کیا عرض کروں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں سے آپ دیکھیں جب ہمارا سلسلہ شروع ہوگا تب دیکھتے ہیں کہ مدنی چنا کے ناظرین کی کہاں باری آتی ہے اور کہاں حاضرین کی باری آتی ہے جب اتنے پیارے پیارے تحفے لے کر آئے ہیں غلاف خانے کعبہ مزار مبارک کی چادر مبارک اور یہ کہ دیکھ کر جو ایک دل لل ہے کہ ہر چیز ہم لے جائیں لیکن جب تحفے اتنے پیارے پیارے ہیں تو سوالات بھی مشکل لائے ہوں گے سوالات آسان بھی ہیں سوالات مشکل بھی ہیں مقابلہ بھی ہے اچھا جس کو وومن ایکٹیویٹیز کہتے ہیں مدنی منوں کے مقابلے الگ ہیں ذرا بتائیے مقابلے کیا کیا ہیں بورڈ لگائیے یہاں جب اے تک مقابلوں کی طرف جا رہے ہیں ہمارا جس طرح مدینہ ہال ہے یہ تقریباً فل ہو چکا ہے یوں ہی ہمارا جو مکہ اسٹوڈیو ہے یہ بھی فل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اس بھی مزید اوپر آنے کے متمنی اور خواہش مند بھی ہیں تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ نیچے جو دعائیں مدینہ حال ہے وہاں اسکرین لگا کر ان کو وہاں دکھا دیا جائے سبحان اللہ سبحان خارج مسجد ہی دکھا سکتے ہیں نہ فنائ مسجد میں دکھا, دکھتے مزید دکھا سکتے ہیں نہ مسجد دکھا سکتے ہیں ذرا بورڈ لائیں مغربی کے ناظرین یہ بھی دیکھیے ماشاءاللہ اللہ سال میں آپ ایک ہی سلسلہ کرتے ہیں اس میں اتنے زبردست ماشاء اللہ لے کر آتے ہیں گلاب کعبہ شریف کا ٹکڑا دیکھ کر تو جو مدنی شرح کے ناظرین ہیں ان کے منہ میں بھی جو ہے پانی آ رہا ہوگا ہم نے اور دعوت ہم نے تو دعوت دی ہوئی تھی لیکن جو آئے ایسے تحفے ملیں گے یہ نہیں پتا ہوا شاہد ناظرین کو کہ یہ کچھ ہے اللہ کی رضا کے لیے آئے تحفے تو ملتے ہی رہتے ہیں سبحان اللہ کی رضا کے لیے تحفے ملتے رہتے ہیں اور اب یہ کہ مقابلے بھی ہوں گے اچھا یہ بتا دوں گی سوالات کے درست جواب دینے والوں کو بھی ہم الگ کریں گے اور ان میں سے دس اسلام حیصوں کے جو الگ ہوں گے اور ان دس کے اندر الگ سے مقابلہ ہوگا اور ان دس میں جو مقابلے میں جیتیں گے انشاءاللہ ان کو بہت بڑا تحفہ دیا جائے گا بلکہ کام کرتے ہیں جو یہ دس میں سے جو جیتیں گے نا ان کو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اچھی مدنی فیس لے کر یہ نالے نے پاک کی فرے ان کو تحفے میں دے یعنی اللہ، اللہ جواب دینے والے کو ہاتھوا تو تحفہ ملے گا مدنی توحفہ لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ مقابلے کی طرف آتے جائیں گے پھر ان کا مقابلہ ہوگا دس کا ان دس میں سے جو ایک جیتیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اچھی سی مدنی فیس لے کر انہیں انشاءاللہ یہ نالے نے پاک کے فریم توفے میں دینے کی میں نیت تو ہونی چاہیے پہلے وہ بے چارہ درست سوال کا جواب دے کے آگے آئے گا پھر وہ دس میں آگے بڑھ کے آگے آئے گا پھر آخر میں وہ مدنی فیس بھی دے گا جی چلتے ہیں نا ابھی تو آغاز ہے ابتدا عشقہ روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے اللہ کیا حبیب صلی اللہ صلی اللہ محمد جی سوالات دیجیے طرح شروع کریں باپو شروع شروع ہوئے تو شروع تو کر چکے ہیں طرح بھی کرنا پہلا توحفہ کیا جا رہا ہے جی پہلا توفہ کیا ہوگا ابتدا پہلا توحفہ کیا ہونا چاہیے چلیں پہلے کول لے لیتے ہیں السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ <تصفح> تمام اسلامی بھائیوں کو عید مبارک ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ آج کے تمام سلسلے ماشاء اللہ صبح فیس ٹو فیس لے کر اب تک تقریباً ہر ایک کو بغور دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالیہ ماشاء اللہ اتنے زبردست سلسلے اتنے زبردست ہر سلسلہ اپنی مثالہ اللہ تبارک دعوت اسلام کو میرے سنت کو نگرانی شورا کو تمام شورا کو اللہ تبار کو تالا شادو آباد رکھے آمین آمین, آمین, آمین, آمین آمین صلو علی الحبیب عام علیہ حبیب ایک اور ایک اور کال چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں مدنی منی بنہ سے بات کر رہی ہوں آپ کو بہت عید مبارک ہو آپ باپو کو بھی عید مبارک ہو اور سلمان بھائی آپ تو فرانی شرا کی آپ چاہیں کیا پچھلے سال کچھ اور تھا آج کچھ اور بن گیا چلے جی کیا بنایا انہوں نے کہا ہے کہ آپ نگانے کے شیر ہیں ان کی رائے ہے شیر لکھا ہے آپ نے کوئی ہاں شیر لکھا ہے کوئی انہوں نے جو سمجھا ہوگا یہ بتا دیا ہوگا مدنی منا ہے وہ اوکے آواز اکا نکارا ہے خدا ہوتی ہے کیا کہتے ہیں خدا کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اللہ اللہ علیہ وسلم اچھا مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ او سوال کے جو جوابات آئیں گے تو جو جوابات ہم رکھتے ہیں چھبیس منٹ چھبیس منٹ رکھتے ہیں ان چھبیس منٹوں میں جو درست جواب دیں گے ان درست جواب دینے والوں میں سے قور اندازی بارہ کی قوراندازی ہوگی ٹھیک ہے ان بارہ میں سے جو ایک جیتیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعلی انہیں یہ قرآن کریم سبحان اللہ جو ہے وہ توحفے میں ہم انشاءاللہ شاء اللہ بھیجیں گے اللہ اب سوال آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کر لوں تو چلے میں ایک سوال کر ہی لیتا ہوں انشاء اللہ زبردست سلح حبیب صلی اللہ محمد سلحیب سوال یہ ہے یہ سوال آپ لکھ بھی لیجیے گا کس چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا کیا کہلاتا ہے کسی چیز کو سبحان اللہ عبد الحبیب بھائی کی آمد مرحبا ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ جائیے عبد الحبی بھائی آ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا بات ہے عبدالحبیب بھائی کی ماشاءاللہ اللہ تو وہ سے سلسلے کرتے کرتے دوبارہ کرم فرما دیا امین کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا کیا کہلاتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت کے برعکس یعنی الٹا اس کے خلاف بیان کرنا کیا کہلاتا ہے اس کا جواب ندیچر کے ناظرین ہمیں 26 منٹ میں دیں طریقہ کار میں نے کر دیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, اللہ عنا تعالی عنا علی محمد جو ایک ساتھ تین سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ انہیں بھی یہ قرآن کریم تحفے میں دیا جائے گا سبحان اللہ ایک ساتھ تین سوال کر رہا ہوں تیار ہیں آپ اچھا جس نے ایک توحفہ لے لیا وہ دوسرا تحفہ بھی لے سکتا ہے جواب دے کر بابو جس کی جو مرضی اچھا لے تحفہ بھی لیتا رہے اور انشاءاللہ بابا کی بارگاہ سے عیدی بھی آئی ہے یار انشاء اللہ عیدی بھی ملتی رہے گی بپو عیدی بھی ہاتھ میں رکھیں آپ چلے پہلا سوال آپ ہمارے ساتھ بیچ میں رہیں گے یا آگے پیچھے ہوں گے آپ آئیں گے ڈسائڈ نیری کرو ڈسنو ہے کرو نانو ہے آپ کو کیا دیکھنا ہے جو آپ کو دکھانا اس کے لیے بھی رام کو انتظام کر دیتے آپ کو کیا دیکھنا ہے صلی حبیب <سلام> پہلا سوال دیکھیں تین کے ایک ساتھ جواب دینے ہیں عربی حروف تحجی کی تعداد بتائیں یہ <سلام> تو ایک سوال ہو گیا <سلام> تین سوال سن لیں اور جس کو تینوں کے جوابات آئیں وہی ہاتھ اٹھائے عربی کے حروف تحجی کی تعداد بتائیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وت رہنے والے فرشتوں کی کو کیا کہتے ہیں انسان کے ساتھ ہر وت رہنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں اور قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں تینوں آسان ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کس سے آغاز کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ, ما اللہ, ما اللہ. چلے ان سے پوچھتے ہیں بزرگوں سے شروع کرتے ہیں پہلا سوال حضور قبر میں جو بہنے والے فرشتے ہیں ان کو من کر اور کہتے ہیں جی اور قبر, میں قبر میں قبر میں جو فرشتے ہوتے ہیں دو سوال جو کرتے ان ان ہیں من ان کر من کر نکیر کہتے ہیں اور جو آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ جی چرامن کا طبین کہتے ہیں اور عربی میں حروف تہجی کی تعداد بتائیں انتیس انتیس ٹوینٹی نائن ان کے تینوں جوابا درست ہو گئے <تراز> <تراز> <تراز> ماشاء <مشارلا> اللہ <مشارلا> <مشارلا> ان کو قرآن کریم جو مقت المدینہ نے شائع کیا ہے الحمد للہ بڑا خوبصورت ہے یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے ماشاء <مشارلا> اللہ <مشارلا> <مشارلا> اور اب یہ رکھیں گے ایسی جگہ جہاں پر آپ یہ ادب بھی رہے امیر یعنی سنت کی طرف سے جو عیدی آئی ہے وہ بھی آپ تحفے میں رکھیے ماشاء اللہ اللہ کو خوش رکھے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو الله اللہ سلو الحبیب صل اللہ تعالی علی قرآن کریم کی آخری دس صورتوں کے نام کون بتائے گا پرانے کریم کی آخری دس صورتوں کے نام آپ بتائیں گے آپ بتائیں گے جی بتائیے باپو توفے لائیے زیادہ لائیے اچھا سورہ سورہ آخری دس سورتوں کے نام جی دوبارہ یاد ہے آخر سے بھی شروع کر سکتے ہیں کوئی کہیں سے بھی آگے سے کر لیں آخری دس صورتوں کے نام بتا دیں بتا سکیں گے آخری دس سورتوں کے نام اور کوئی مدنی منا دوبارہ ٹرائی کر لے چلے سیرا سیر الفیز سور نہیں ہے آخری دس الفی سورہ سیر قل اللہ قُلْ يَا يَا قُلْ الفلق، قُلْ الناس سبحان اللہ انہوں نے دس صرطوں کے نام بتا دیے یہ ان کا جواب درست درستان اللہ ان کو عیدی بھی تحفے میں ملے گی اور یہ کہاں سے یہ ماشاء یہ مدینہ شریف سے یہ بھی تحفہ آیا ہے یہ بھی ان کو تحفے میں ملے گا سبحان اللہ سلو الحبیب اللہ تعالی علی محمد سل حبیب یہ درست جواب دینے والوں کو الگ کیا جائے گا کیونکہ ان میں مقابلہ کرانا نا ٹھیک ہے چلیں ایک اور سوال کا جواب دیں سور پھونکنے کی ذمہ داری کس فرشتے کے سکر دیں جی آپ بتائیے حضرت اسرافیل علیہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد سور فکنے کی ذمہ داری انہیں بھی ماشاءاللہ اللہ مدینہ شریف کا یہ توحفہ دیا جا رہا ہے اور انہیں مقدس پانی بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے اچھا یہ آگے کے مقابلے کے لیے آپ بھی یہاں آ جائیں آپ بھی آ جائیں ٹھیک ہے سلو الحبیب صلی اللہ محمد بہت آسان سوال بہت آسان سوال بہت ہی آسان سوال آکا کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں جلدی جلدی ربی کا مہینہ کس مہینے کو کہتے ہیں جلدی بیٹھے بیٹھے جلدی بتا دیں آکا کا مہینہ کس مہینے کو شاہبان شہبان کا مہینے کو کہتے ہیں سبحان اللہ ایک اور بزرگ آ گئے ہمارے ان کو بھی توفہ دے یہ بھی ہمارے مقابلے میں آ گئے اللہ آسانی سے پہنچ سکے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ابتدان دت اسلامی بھائیوں کو ہم نے الگ کرنا ہے تحفے بھی ملتے رہیں گے اور ان سوالات بھی ہوتے رہیں گے جلدی سے بتانا پڑے گا میں آسان سوال کر رہا ہوں جلدی سے بتانا پڑے گا جلدی سے بتانا پڑے گا ٹھیک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی مکہ مکرم میں جی ان کو بھی لے جائیں آج اب تو لبی بھائی نے کیا فرمایا تھا شور نے جو لب بولے اس سے سوال نہ کرے میں حاضر ہوں کیا جب دوں میں میں لال لب بول نہیں آپ صرف سوال اس سے کرے جو ہاتھ اٹھائے اچھا صرف ہاتھ اٹھائے چلے چلے ایک اور سوال صرف ہاتھ اٹھانے والوں سے اور لبیک والے حضرت نے منا فرما دیا ہے ٹھیک ہے حضرت شریف میں جی پڑیں گے اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ ان شاء اللہ جلدی سے بتائے لقب کس کا ہے حضرت سئی نہ خالد جید جید سیدنا خالی بن ولید ہوگی اللہ تعالی نو جی آپ تو پا مقابلے آب میں شریک ہو جائیے ایک اور سوال کا جواب متم میم الس صحابی کو کہتے ہیں بیوٹیفل کو متم میم الس صحابی کو کہتے ہیں جی آپ بتائیے عزرت سعید نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں توحفہ لیجئے اور مقابلے میں شامل ہو جائیے ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلو حبیب آل واہ آسان سوال کروں ایک اور آسان سوال صفا مروا کے درمیان سب سے پہلے دوڑ کس نے لگائی تھی حضرت حاضرہ رہتی حضرت حاضر رتی اللہ, رضی اللہ تعالی ہے توفہ لیجئے اور مقابلے میں شامل ہو جائیے سبحان اللہ ایک اور آسان سوال کر لیتا ہوں نیت نیت کیا ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے نیت کس چیز کا نام ہے دل کے ارادے کا دل کے ارادے کا نام ہے جی ماشاءاللہ اللہ ही سلیم ابھی جائیں مقابلے میں حصہ لیں بھائی دس پورے ہو جائیں تو بتا دیجیے گا اچھا باپ بیٹے دونوں پہنچے چلے ہو سکتا ہے کہ دونوں میں آخر میں مقابلہ ہوتا رہے یہ بھی ہو سکتا ہے چلیں ایک اور سوال کتنے ہو گئے وہاں پر آٹھ آٹ آٹ آٹ ہو گئے آٹھ آٹ آٹ آٹ ہو گئے دو باقی دو باقی ہیں چلیں یہ بھی ایک آسان صبح مدری مذاکرہ دیکھنے والوں کو تو جواب یہ چھٹ سے آ جائے گا انشاءاللہ شاء پوچھ لو انسان نے مردے کو اب سوال میری سے پوچھ بتائیے انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا کبے سے کیا فرما سوچ لیں جی اچھی بات ہے جی یہ کہتے ہیں انسان نے مردے کو دفنانا کبھی سے سیکھا صحیح تو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ توفا بھی لیں آگے بھی بڑھیں ماشاءاللہ اللہ کیا بات ہے مدینے کی اب ایک اور سوال کرنا ہے حضور اگر ایک, ایک خصوصیوں سے ہو جائے ایک خصوصی بھی آخری دس میں آ جائیں گے اچھا آپ حضرت آپ جو فرماتے رہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تو دوپہر سے صبح سے ماشاء اللہ چلے ان سے آسان پوچھتے ہیں خصوصیوں سے آپ ذرا یوں کہ جائیں ان کو بتائیں آپ بھی ان کو اشارے سے بتائیں گے پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیں پہلے اسلامی مہینے کا نام کوئی بھی نہیں لے گا خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے سوال ہے پہلے اسلامی مہینے کا نام بتائیں آپ انہیں اشارے سے بتا رہے ہیں جی وہ سمجھا رہے ہیں اور پہلے اسلامی مہینے کا نام اللہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا محرم یہ کہہ رہے ہیں محرم الحرام آپ نے ان سے کیا پوچھا تھا پہلے اسلامی مہینے کا نام کیا ہے دوبارہ پوچھیں اشارے سے ڈبل مائنڈیڈ ہو گئے محرم؟ یہ محرم یہ کہہ رہے خصوصی محرم الحرام ان کا جواب درست ہے اللہ اللہ ماشاء اللہ آپ بھی مقابلے میں آ جائیں ان کو اشارہ کریں ان کو سبحان اللہ مدینے کی تصبی مدینے کی ٹوپی اور عیدی بھی توپے میں تو کتنے ہو گئے دس ہو گئے دس پورے ہو گئے چلے ٹھیک ہے سلحیب محمد اب یہ دس کا یہ ہے کہ ان دس میں بھی الگ سے سوالات ہوں گے پھر ان میں جو آخر میں دو رہ جائیں گے نا ان دو سے الگ مقابلہ ہوگا پھر وہ دو میں سے جو جیتیں گے نا ان کو انشاءاللہ یہ نالے نے پاک کی بڑی فریم ان شاء اللہ, اللہ, جائے اللہ, انشاءاللہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی ون کنٹینیو ایک تو ابھی تو یہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ بھی کرتے ہیں یہ رکھے نومن بھائی اچھا مدنی منہ آ جائیں دو مدنی منہ چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں جی باپ دو یہ مدنی چین کے ناظرین ایسا پہلے مقابلہ سمجھائیں کیا بتا کے حساب سے فرض کرتا ہوں یہ بورڈ ہے بورڈ کے اوپر لکھا ہے سنے گور سے مدری منو دیکھیں یہ بورڈ پہ کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے اس کی سپیلنگ دیکھ لیں یہ دونوں شیشے کے جو بال ہیں گلاس ہیں ٹھیک ہے یہ جو بال ہیں گلاس کے اس کے اندر اس کے الفابیٹ ورڈنگ موجود ہیں ٹھیک ہے دو مدنی منی آئیں گے جو کے مقابلے میں حصہ لیں گے جو پہلے پورا کر لیں گے آپ کے پاس کتنی منٹ دیں پانچ منٹ دیں ان کو پانچ منٹ ہوں گے آپ کے پاس پانچ منٹ میں سب کو لینا جس نے سب سے زیادہ لکھا پورا لکھ لیا وہ جیت گیا پانچ مجھے سب سے زیادہ لکھا وہ بھی جیت گیا ٹھیک ہے بابو دو مدنی منہ دیں جی ان کی عمریں بھی بتائیں آپ نام بتائیے اپنی عمر بتائیے عبدالحبیبہ الحبیبھائی ادھر آ ہیں مدنی منوں کا مقابلہ ہے جی اس میں آپ کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے پانچ سال آپ کا جی جی پانچ سال والا نکالے دے عبدالحبیبہ عبد عمر مصب سال چلیں جی سات سال والا نہیں نہیں بڑے چھوٹے نہیں بابو بڑا لے کر آ رہے وزن بھی برابر ہونا چاہیے یہ ابھی ابھی فرمایا تو کچھ اگلے سال کے لیے سوچیں گے وزن وغیرہ کا سات سال عمر کس کی آپ کی عمر ہے چلے آپ کو دوسرے آپ آ جائیں جی یہ دونوں مدنی سات سال عمر ہے یہ دونوں مدنی سلیمان سلیمان اطاری نام عمر آپ کی سات سال آپ کی عمر آپ کا نام مست بن ماشاء <ڈاللہ> ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ان کے تو نام پر ان کو تحفہ دیا یہ بھی سوال نہ ہو جائے حضرت بن کا مزار کہاں ہے چلے بھائی عبدالحبی بھائی پوچھ رہے مستحف بن امیر کا مزار کہاں ہے چلو پھر ایک کو دے دوسرے کو لگے گا مجھے نہیں ملی یہ سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام سے نسبت دو تو کیا بات ہے سلمان اللہ ان کو بھی چلے ناموں پر توحفہ ٹھیک ہے اچھے نام خوبصورت نام ہے جی مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوگا, مزار شریف عبد الحبی بھائی پوچھ رہے کہاں ہے اہوت پہاڑ کے دامن میں اللہ, سبان اللہ. پہاڑ کے دامن جواب انہوں نے درست دے دیا ہے تو ان کو باپا کی بارگاہ سے آئی ہوئی مدینے کی تصویر تحفے میں دیجیے فاروق ملی. بھائی کو فاروق اے جی فاروق جی ہاں ماشاءاللہ چلیں چلے بھائی یہ ہم نے نیت کی تھی مقابلہ مدنی چینل کے ناظرین کو پورا دکھا دے رہیں گے زوم کریں اس کو پورا دکھا دے رہے جی وقت بھی ایک ساتھ شروع کیا جائے گا یہ پانچ منٹ ہم نے دی ہے جو مدری منڈے ہیں جو میل ہے یہاں بھی کمال دیکھیں مصطف بن امیر کے والد صاحب بھی امیر پہنچ گئے اچھا امیر بھائی بھی یہی ہے وہ پوری پوری میں سوچنا کہ والد کا نام بھی ملا دیا ملا تو واقعی عمیر ہو گیا ماشاءاللہ اللہ جیسے وہ ہے نا اپنے ہمارے مفتی دعوت اسلامی کے جو چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام عمر رکھا گیا تھا عمر بن فاروق وہاں تو خیر فاروق فاروق فاروق کیا ہے جلدی بتا تحفہ دیں مائک بھی دیں توفہ دیں اب یہ مقابلہ آپ کا شروع نہیں ہوا ہے مدنی مونو آپ سمجھ ہے نا یہ آپ کو باروق کے اندر سے نکالنے ہیں اور ایسے ہی لکھنا ہے پہلے پہلے کون سا وڈ ہے فاروق کیا فاروق کیا تھا میری میرے سوال کی مراد آپ کو سمجھنا بھی انعام دلائے گا نا جی باپو تحفہ دیں جلدی سے اسے ڈوننا بھی نہیں فاروق کیا میں فاروق سے کیا چاہ رہا ہوں جلدی بتائیے تھوڑا مشکل سوال ہے سوچ کے جواب فاروق سے کیا مراد میں فاروق سے کیا مراد لینا چاہ رہا ہوں غلط جواب فاروق کیا ہے جی کس کا ہے کیا ہے یہ بتائیے جی آپ بتائیں حق و باطل کے فرق کرنے والوں کو فاروق کہتے ہیں کیا ہے یہ کس کا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے اور فاروق کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل میں فرق کر دینا فر کرنے والے کو فاروق کہتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دیا ان کو بھی توحفہ سبحان اللہ, اللہ. مدینہ کی تصویر عیدی اور برکتوں والا تبرک والا پانی ماشا. یہ مدنی منی بھی آپ کے ساتھ ہے ایتیا. اچھا ماشاءاللہ ان کا کیا نام ہے امنا اچھا مدنی منی کا نام آمنا اتاریا جلدی بتائیں آمنا کس کا نام تھا جلدی حضرت آمنا جو تھا حضور صلی اللہ وسلم کی والدہ کا نام میرے آقا مکی نظری مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنا سب ربی اللہ تعالی عنہ اور یہ آمنا کو مدینے کی وہ چاکلیٹ بھی تحفے میں اور یہ عیدی بھی تحفے میں ماشاء اللہ جی ان کو جو پہلے لکھے گا جو پہلے نہیں ہم نے یہ نیت کی تھی کہ یہ ہم یہ چلتا رہے گا ہم کچھ اس میں نام با, نہیں ہم آپس میں کچھ مدنی پھولوں کی ترکیب رکھیں گے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین ان کا مقابلہ دیکھ سکیں وہاں ان کا مقابلہ تو نظر ہی نہیں آئے گا جو آپ کیمرے تیار رکھیں جو پہلے لکھے گا جی ہاں آپ ان کو دکھائیں گے اور پھر عبد الحبی بائز ہم کو جو مدنی پھول لیتے رہیں گے مدینہ کے بارے میں مدنی پھول لیں گے چلے دار شروع ہوتا ہے اب شروع کریں بھائی اس سے نکالیں جی عبد الحبی بھائی یہ ہمارے آدمی اسٹیم پہ یہ نظر آتے رہیں گے آدی اسٹیم پہ ان شاء آپ نظر آتے رہیں گے اچھا اچھا بیٹھ کے بھی نظر آئیں گے عبد الحبی بھائی آپ ارے عمرے بڑی ہو گئی عبد الحبی بھائی آپ کی جلدی جلدی جلدی جلدی لکھ لیا ہے وہ سب اچھا کوشش کریے سیدھ میں بھی لکھیں نہیں یہ تو کر لیں گے یہ دکھائے تو صحیح بچہ مدنی منوں کا آپ ہٹائے نہیں یہ نہ کرے ہمارے دکھاتے رہیں ماشاء یہ دیکھیے یہ مدنی منع ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈنے میں ابھی تک تو وہ دو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایک پہ پہنچے ہیں بس آپ نے چلایا نہیں توجہ رکھے جو پہلے نہیں وہ تو پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا میں پانچ منٹ کے اندر پورا کرے جی وقت شروع ہے ہمارے پاس لیکن اسکین پر بھی چلتا رہ تاکہ مدنی چلنے کے ناظرین بھی دیکھتے رہیں اور اچھا پارشوٹ والی گھڑی تیار نہیں کیا میرے کان میں کہہ رہے ہیں میں لائیو کہہ رہا ہوں دیکھو میں بھی کیسا عجیب آدمی ہوں سلو الحبیب اللہ اچھا ایک اور کام کرتا ہیں آپ یہ مقابلہ دیکھتے رہیں ابد بھائی کے ساتھ بھی ایک مقابلہ کر دیتے آج عبدالحبی بھائی کے ساتھ ویسے ہی ان کے پہاڑ کے نیچے تو کئی آ گئے آج یہ بھی کسی کے پہاڑ کے نیچے آئے تو کیا بات ہے چلیں عبد الحبی بھائی کو ہم کچھ دکھاتے ہیں اور عبدالحبی بھائی نے پہچان نہ ہے کہ یہ کون ہے اگر عبد الحبی بھائی نے پہچان لیا تو ان یہ مجھے کوئی اپنی مرضی سے اچھا سا تحفہ دے دے لوگ ٹھیک ہے اگر عبد بھائی نہیں پہچان سکے تو ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں دیں گے بھی میری ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم کچھ اسی طرح کا کرتے ہیں آج عید ہے کوئی نیا ہی نیا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اب یہ ماشاء اللہ یہ پہنچ گیا ہاں یہ یہ بھی جو دوسرا بدری منا ہے نا یہ بھی آگے بڑھا ہے ماشاءاللہ اللہ اچھا مستحب امیر اور سلیمان سلیمان افتاری ان دو مدری منوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے کتنی منٹ اگئی ہیں دو منٹ ہو چکی ہیں سلیمان اور مست امیر جی چلے باپو کیا کر رہے ہیں آپ میں بتائیے کچھ کرنا نہیں ہاں ہوں بالکل نہیں جی بتائیے عبد الحبی بھائی کے لیے عبد بھائی توجہ کیجیے اسکرین کے اوپر بھائی آپ نظر آ رہے ہیں میں نے پہچان لیا ہے سبحان اللہ درست ہے پہچاننے میں بھی نقصان ہی ہے جی عبد الحبی بھائی بتائیے آپ کا وقت ہوتا ہے شروع یہ پہچاننا کس ہے گود میں لینے والے کو پہچاننا ہے یہ جس نے گود میں لیا اس کو پہچاننا ہے جس نے گود میں جو گود میں ہے نا یہ بھی نہیں پتا یہ تو ہے جو گود میں ہے نا ان کو پہچاننا ہے یہ سوال کر کے پوچھیں گے یاد بتائیں گے نہیں ان کو مرضی ہے سوال کریں سوال تو کرنی پڑیں گے نا یہ بندی منہ تو سارے جیسے لگتے ہیں جلدی کریں لیکن سوال سوال کرنے کی جی آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا اشارہ دیتا ہوں پہچان کتنے سوالات نہیں مدری منا ہے آپ ہی جب آپ مدری منہ لگتے ہیں گے ابھی سوالات کتنے سوالات میں پوچھنا ہے یہ مقابلہ ختم ہو اس میں پہنچ تو اشارہ دے رہے تھے نا اچھا ابھی سے مدنی منہ سے کیسے پہنچانے چلو آج آپ ان سے ملے ہوج آپ ان سے ملے ہو ٹھیک ہے اچھا دیکھیے ہمارے اس پر حاضرین میں ایک ہاتھ اٹھ رہا ہے اب آج ملاقات تو ہمارے منچ پہ ان کو دکھائے وہ مدنی کو ایسا ضروری ہے کہ منچ پہ ہے اسے دو تین سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا نہیں بارہ سوال اچھا اچھا یہ رُکنے شورا ہے آج کل نہیں یہ رکنے شورا نہیں ہے دارالفتا سے تعلق ہے دارو دارالفتا سے تعلق بھی نہیں ہے اللہ دو میں تو بہت ساری کیٹیگری نکل گئی اچھا دارو دارالفتا سے تعلق بھی نہیں ہے اور رکنے شورا بھی نہیں ہے ناخواں ہے یہ اسلام لائن جی ناخوان ہے تین دوبارہ دکھائیں بھائی ناطخواں ملا ہوں چار منٹ ہو گئی ایک منٹ باقی ہے مدنی منو چلیے امام صاحب پہلے اچھے رہے تھے ابھی تو بڑے دبلے پتلے ہیں آپ جی سے تو اشارہ مل گیا نہیں ہے سلمان سلمان بھائی ہاں ناخوا بھی ہاں لگ تو سلمان بھائی کی کوئی کتنی سیکنڈ باقی ہے سلمان بنا جائے اچھا ایسا جی ہاں نہیں ان کی وجہ شہرت ناطخوانی ہے ہاں وجہ شہرت ناتھوانی ہی ہے ٹھیک ہے کتنی دیر باقی ہے سیکنڈ دس سیکنڈ باقی ہے جلدی اچھا یہ میمن ہے جی یہ ہیں وہ پہنچ گئے جلدی دس سیکنڈ وقت ختم ہو چکا بس ختم ہو چکا ہے عبد الحبی بھائی نام لے لیجئے عارف قادری یہ عارف قادری نہیں ہے یہ عارف قادری نہیں توحفہ بھی نہیں دینا پڑے گا نا یہ آصف کادری ہے نہیں ہے ہلو چلے آپ کو تیسرا آپشن دیا عبدالحبی بھائی مجھے آپ سے توحفہ لینا ہے اشفاق بھائی اشفاق مدنی ہے یہ سبحان اللہ توحفہ میرا ہوا سبحان اللہ لائیں بھائی یہ نہ کریںے ایسا نہیں کرے دنیا دیکھ رہی ہے آپ نے یہی نام سوچا تھا ماشاءاللہ فاروق بھائی نے یہی نام سوچا تھا فاروق بھائی کو یہ نام سوچنے پر ایک فاروقہ دے دیا جائے ہمارے تو آئے وہیں ختم ہو گیا وقت ان کا بھی ختم ہو گیا ہے چلو مدنی من رک جاؤ اچھا بیٹا دیکھو اپنے سلیمان اباری ہمارا دارال مدینہ تو وہ سیدھا سیدھا سا ہے ٹھیک ہے اور یہ دکھائے ناظرین اچھا یہ دیکھیے ناظرین انہوں نے لکھا ہے اب آپ بتائیے کہ کس کو انعام دیا عبد پہ فیصلہ کریں گے نہیں انعام تو ان کا بنتا ہے کیونکہ اس میں این اور اے اگر ان کا یہ ڈی نہ بھی مانا جائے نا تو بھی ان کا ایک لفظ زیادہ ہے اچھا یو کو این بنایا ہے اور ادھر سی کو انہوں نے یو بنایا کمال کا یہ تو بڑا آگے بڑھیں گے بھائی یہ بہت چیزیں استعمال ادھر ادھر کر سکتے ہیں ہاں یہ انجینئر بنیں گے لگتا ہے لیکن مدنی انجینئر بنیں گے اچھا سی کو یو بنا لیا ہے یو کو این بنا دیا ہے اور ڈی کو پتہ نہیں کیا بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دارالمدینہ کو لگتا ہے اندر ڈال کے نہیں ہلایا ہو یا دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے پھر تو یہ انعام کے اقدار بنتے ہیں لیکن بہت کلوز کہیں گے اس کو کیونکہ یہ ان کی اس کو یو کہنا ہے واقعی کمال کیونکہ مدری منہ ہے نا سی اور یو میں فرق نہیں کر سکے این کی جگہ یو کو انہوں نے الٹا کر کے لگایا ہے آہ, مگر یہی تو زنیا, یہی تو امکان ہے نا بی کو انہوں نے یو کر دیا انہوں نے کم لکھا ہے لیکن سارے ورڈ ورڈ سا سارے لکھتا بلکتا لکھتا بلکتا لکھتا بلکتا لکھتا انہوں نے آگر ان پر تین انڈس کو ہٹا دیں تو پھر تو یہ والے مدری منہ جو ہے ان کو انعام کا حقدار بنتے ہیں یہ مدری منہ آگے چلتے ہیں چلے بھائی اس وقت مقابلے میں یہ بن مصحف ہے نا یہ یہ سلیمان ہے یہ سلیمان ہے سلیمان یہ امیر بھائی کا بیٹا ہے تو پھر اسے صحیح کیا یہ کچھ کچھ کرے گا آگے جا کے میں جانتا ہوں میرے کو اچھا اور یہ ہمارے سلیمان بھائی ہیں مدنی منہ اور سلیمان جو مدنی من ہیں انہوں نے وقت کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے دار المدینہ لکھنے تک یہ پہنچے ہیں تو اس دونوں میں سے ایک کو ایک تحفہ ملے گا ایک کو بھی ایک تحفہ ملے گا تحفے ملیں گے خالی ان شاء اللہ آج خالی ہاتھ کیسے جائیں گے ماشاء اللہ کیا دے رہے ہیں ان کو تحفے میں مدینے کی چاکلیٹ مدینے کی بسکٹ اور مبارک سیٹ ماشاء اللہ اللہ چلیں ان کو یہ تحفے میں یہ آپ کو تحفہ عبد الحبی بھائی کہاں سے لیں گے چلو دونوں عبدالحبی بھائی ماشاء اللہ یہ باپو شریف کے ہاتھ سے بابو شریف اللہ چلئے کو تو خیر جو ہے وہ تفصیل ہو گیا عبد الحبیب بھائی کا آپ نے امتحان لیا ہے آج اور براہ رات سے لے لیا ہے اب آپ سے بھی تو آج سوال ہوگا میرا امتحان آپ لبیک میں لیجئے گا نہیں امتحان نہیں لے رہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پر آپ بتائیں گے کہ وہ شخصیت کون سی ہے امتحان ہم لبیک میں لیں گے آپ اس کو تو میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آج آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہوئے ہیں سلمان بھائی تشریح کی نیچے مقصد میں جو بھی بات ہوئی تھی وہ باتیں ہوئی تھی یہاں وہ ہونا ہے جو ہم کرتے چلے جائیں گے چکی دا آپ ہے بیٹھیے سلمان مکتب میں مجھے سمجھا رہے تھے کیا سلسلے میں یہ یہ یہ کرنا ہے میں بھی سیکھتا دل آ جا رہا تھا کہ یہ یہ کرنا ہے لیکن کرنا کیا ہے یہ تو میں نے ہی آ کر کرنا ہے نا آئی صاحب آپ کا توحفہ رہ گیا جی عبد الحبیب بھائی دیکھیں کیا توحفہ دیتے ہیں فاروق بھائی کو توحفہ دے فاروق بھائی اب دیکھیں عبد الحبیب بھائی کیا تحفہ دیتے ہیں ان سے تو میں تحفہ ویسے بھی وہ شروع سے ہمارے ساتھ چلتا ہے <متصف> <متصف> لے تو سکتے ہیں السلام علیکم ماشاء مد... <متصف> کا نام بھائی بھائی کیا ہے یہ تین چھوٹا بھائی ہے چلے دوبارہ نام بتائیں حسن رضا حسان حسان حسان رض ہے ماشاء اللہ اچھا کچھ سنائیں گے آپ او بھیا ارے میرے کو دیکھو یار کچھ سنائیں گے یہ کچھ سناتے ہیں کچھ بھی سناتے ہیں مدنی مقصد سناتے ہیں نا شریف سناتے ہیں کوئی نعرہ لگاتے ہیں مدنی کیا کرتے ہیں بتائیں مجھے اپنی جلدی بتائیں مجھے ہاں، کی، کی، کی، انشاء اللہ ماشاء اللہ ایک انگلش میں بولتے ہو امیزنگ امیزنگ امیزنگ ہاں یہ آتا ہی ہے زبان بہ اور جس زبان پر آ جائے گا اس دن آپ بولے گا انبلیویبل سبحان اللہ ماشاء اللہ مدری بننے مدری مقصد بڑے پیارے طریقے سے دوہرایا اللہ قریب اس کو سلامت رکھے نظر بس سے بچائے اور ان کی چھوٹی بہن ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی تھی آپ بھی کچھ سنائی؟ سنائیں گی کیا آپ ہی مزنی مقصد سنائے اپنی اور ساری دنیا کے کی کوشش کرنی ہے ماشاء اللہ آپ کی عمر کتنی ہے چھ سال کی ان کا جذبہ تو بتا رہا ہے ان کو آج ہی آج کوشش آپ کر سکتی ہیں اس طرح آپ کر سکتی ہیں کمپیوٹر کا کمپیوٹر ہے آپ نے کیا ابھی آپ تو بنا لیتے ہو سافٹ ویئر انجینئر ہو اور آج بھائی صاحب ہمارے ساتھ ایک بزرگ اسنائی میں کمپیوٹر حاضر ہے بزرگ کمپیوٹر بزرگ کمپیوٹر وہ تو پھر کمپیوٹر نہیں تھا بزرگوں کا زمانے ان کو بھی مدینے کا توحفہ مدینہ حسان اختاری ماشاءاللہ اللہ چلیں آپ کا نام بیٹا فاطمہ تاریخ ان کو بھی توحفہ ماشاءاللہ اللہ ملے گا تو کیا کہیں گے اللہ. جزاک, اللہ. جزاک, اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ کیا کہیں گے جزاک اللہ سلو الحبیب جی کون چلائیے جزاک, جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن رزا اکاری ہے میں سردار آباد فیصلہ عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عزاوجل. سلسلہ تو بہت بہت اچھا ہے اللہ نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے نگران شورا اور جتنے بھی اسلامی منچ پر موجود ہیں حاضرین ناظرین ان سب کو عید مبارک ہو نگرانی شورا آپ کو شیر کیوں کہا کہ جاتا ہے اور عبدالحبیب بھائی آپ صبح سے سلسلے کر رہے ہیں کہ آپ تھکتے نہیں ہیں اور عبدالحبیب بھائی آپ نگرانی شرا کے ساتھ بھی ذہنی ادمش کیجئے نا آپ اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو ذہنی ادمش کرتے ہیں نگرانی شرا کے ساتھ بھی اگر ذہنی ادمش کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و اللہ وکاتہ دیکھ لیں اب تو ناظرین کی بھی ایک خواہش ہو گئی تو شیر کا بتا رہے بٹھا دیا آپ نے کہا ہم لوگ آپ بیٹھ جائیں تو اب کال آئی گئی نا جی چاہیے ہم تو شخصیت کرتے پورے دن تو یہ تو آپ کے سلسلے میں کتنی فرمائشی کو آتی ہے کہ ہر فرمائش آپ پوری کر رہے ہوتے ہیں یہ تو حاضرین بھی یہی چاہ رہے ہیں اب تو ہو تو رہا ہے اب ایسا بھی ان کو پتا ہے کہ یہ اب کیا جواب دے گا میں صاحب ایک سوال یہ کیا گیا کہ شیر کہا جاتا ہے آپ کو شیر کیوں کہتے ہیں کہنے والے بتائیں گے لیکن سوال تو آپ سے ہوئے کہنے والے بتائیں گے نا نگرجورا نے اپنے آپ کو جب شیر کہا ہو تو یہ جواب دیں گے نا آپ تو کہتے نہیں اپنے آپ کو کیا جب جو, جو کہے وہی بتائیں گے بھائی کیوں کہتے ہیں سلو اللہ حبیب صلی اللہ دوسری سر سر مسئلہ یہ ہوگی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کالز کرنے والا شرا نا پورے ہوئے, ہوئے ہیں میرا آآ سلسلہ ہے میں کروں گا تو کوئی نہیں کو کال کر کے کہے گا تو نے کال پہ مجھے کہہ دیا شادی چلی دی دی ہوں بس کی کہی اسی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں نہیں ابد الحبی کی چلے گی اللہ اللہ چلے گا ابھی شروع کرتے ہیں ابھی چلے گی یہ ہمارا آپ کی چلے گی کہہ رہے ہیں کل پورا دن آپ کے پاس بالکل کل رات ہے ٹھیک ہے کل رات آپ ہیں کا مفتی کا صاحب ہیں انشاءاللہ چلاتے رہے ان شاء اللہ کہتے ہیں پتھر میں بھی پتھر تو نہیں ہمارے نگران شروع بہت نرم دل لیکن کتر کتر جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اور آ جائیں گے تو کچھ اللہ کے اللہ کے سوالات بھی میرے پاس کافی ہیں انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائیوں کے درمیان بھی مقابلہ کرنا بھی مقابلہ ہونا ہے درمیان بھی مقابلہ ہونا ہے اور ان شاء بھی ہم نے اللہ کی رحمت سے اور بہت سارے ہماری اور یہ ایکٹیویٹی جس کو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کر رہی ہیں خصوص اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ کچھ کرنا ہے میں خصوص اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک خصوص اسلامی بھائی آپ کو اشارہ کریں گے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ جو ان کے ساتھ ہے نا میں ان کو لکھ کر بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ یہ بتائیں گے خصوص اسلام بھائیوں کو خصوص خصوصی بتائیں گے آپ کو آپ نے بتانا ہے خصوص اسلام بھائی نے کیا بتایا جو صحیح جواب دے گا اسے تحفہ دیا جائے گا ٹھیک ہے عبد بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اشارہ کرنے والے اس ٹائم پہ آئیں خصوصی اسلام اپنے ساتھ لے لیں جو اشارہ کر کے ہمارے حاضرین کو بتا سکیں اچھا یہ خصوصی ہی ہیں ٹھیک ہے آئے ادھر آئیں میرے پاس آئیں ٹھیک ہے ادھر آئیں یہ دیکھیے ٹھیک ہے اب آپ نے اچھا یہ تو ان کو بھی میں بتا سکتا ہوں نہیں یہ انہیں کو کہیں گے اشارہ کر دیں گے نہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں اچھا یہ پڑھ لیتے پڑھ ان کو صرف یہ کہہ لیں کہ انہوں نے یہ پڑھ کر اشارہ کر کے ان کو سمجھانا ہے اچھا چلیں انہیں سے کروا لیں یہ اشارہ کریں گے اب آپ ان کو یہ بتائیں گے ان کو کیا کرنا ہے ان کو کرنا ہے کیا پہلے ان کو یہ بتا دیں منہ بھی بولتے ہیں آپ نے اشارہ بتا دیا ان کو ہاں بتا دیا اے آپ نے منہ سے نہیں بولنا ہے میرا ناکیش مشرا انہیں سے اشارہ انداز کے لیے کروا دیا کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو ان کو کنفرم کرنا پھر آگے پہنچانا کیونکہ اشارہ تو یہ بھی جانتے ہیں خصوصیوں کے اشارے ہی جانتے ہیں آپ ان کو اشارہ بتائیں گے ان کو کریں گے اور چلے بتائیں جی کون پوچھ رہے پیچھے پیچھے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کتنے دوبارہ دوبارہ کریں بتائیں کیا کہ ناظرین آپ بھی ایس ایم ایس کر سکتے ہیں کون بتائے گا جواب دینا یہ آگے بھی काफले مدنی کافلے یہ کہہ رہے مدنی کافلے نہیں مدینے کا سفر یہ کہہ رہے مدینے کا سفر اللہ نصیب کرے نہیں چل مدینہ جی چل مدینہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے مگر یہ جواب نہیں ہے مدینے کی مچھلی مدینے کی مچھلی یہ بھی جواب اللہ نصیب کرے کھانا مدینے کی مچھلی باپا کے ساتھ جو مدینے, مدینے جا رہے بزرا ہوں بزرا کہ آئے گد خزرا گمبد خزرہ کہہ رہے ہیں نہیں بہت رمینہ رم, رم مدینہ اللہ نصیب فرمائے مگر یہ جواب نہیں ہے اللہ مدھیری چلتے ہیں جی چل مدھیے چلتے ہیں مرشید کہہ دیں ایک بار مجھے چل مدینے چلتے ہیں مزے کو مزہ آ جائے مگر اس پر یہ جواب نہیں ہے مدینے کا مسافر مدینے کا مسافر جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء ان کو توفا دے دیجئے انہیں ہم دیں گے بہت ہی پیاری خوبصورت تصبیح اللہ پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ اللہ جی ایک اور اشارہ اب ہم انہیں سے اشارہ لے لیتے ہیں ان کو بھی کوئی دے دیتے ان کو بھی کوئی توحفہ دے دیتے ہیں کو کو کو یہ توحفہ لیجئے ماشاء ما اللہ, اللہ آج ہر کسی کو تحفہ مل رہا ہے ماشاء اللہ مرحبا جی جی غور جی سے دیکھیں ادھر آئیں غور سے دیکھیں یہ اوریجنل اشارہ ہے کوپلے مدینہ کا سائن لینگویج یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا سب کے لیے یہ کہہ رہے اشکوں کی برسات اللہ مجھے نصیب فرمائے مگر جواب یہ نہیں ہے اللہ کا جی آنسو کا دریا آنسو کا دریا کتاب ہے المدینہ کی مگر جواب یہ نہیں ہے کفل مدینہ کفل مدینہ اللہ مجھے نصیب فرما دے مگر جواب یہ نہیں ہے دوبارہ کریں آنکھوں کا کفل جی آنکھوں کا کفل دہ آنکھوں کا کفل مدینہ اللہ نصیب کرے مگر جواب یہ نہیں ہے بھائی اس سے تو آپ آنسو لے رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو نارمل اشارہ کروائیں اشارہ کریں بھائی یہ نارمل میں میں کر کے بتا بتاؤں چلے بھائی عبد الحبی بھائی کر کے بتائیں میں وہ کہتے ہیں نا وہ کتابی اشارہ ہے ہم عوامی اشارہ کر دیتے ہیں ہمیں تو اس کے بعد عبد الحبی بھائی سے اشارہ لیں گئے یہ سیکھنے والا تو یہی ہے سائن لینگویج سیکھنی چاہیے لیکن ہمیں چونکہ یہ لینگویج نہیں آتی تو اگر عوامی طور پہ کسی کو سمجھانا ہے تو میں اشارہ کرتا ہوں میرا خیال ہے کچھ سلسلہ ہمیں پہنچ جائیں گے روتا پتھر نہیں جواب درست کریں قریب پہنچ گئے قریب ہیں مگر جواب درست کریں جی مدری منو سے پوچھیں بھائی رونے والی آنکھیں رونے والی آنکھیں اللہ نصیب کر دے مگر جواب یہ نہیں ہے رونے والی ٹہنی رونے والی ٹہنی کیا ٹہنی کہاں ہوتی ہے وہ جو وہ جو وہاں نے خشبہ مبارک دیا وہ تنا تھا درخت کا مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے لیکن آج ہمیں سیکھنے کو بلا کہ جس طرح سائن لینگویج جو پتھر اس کو کہتے ہیں اس کو پتھر مدینہ چلے عبدالحبی بھائی سے ایک اور خوبصورت اشارہ لیتے ہیں عبد الحبی بھائی اشارہ بہت اچھا کر سکتے ہیں اچھا سبحان اللہ چلے اے بھائی اش اش یہ نہیں اشارہ اش اش بولا نا منہ سے کچھ بھی نہیں بولوں گا میں چلے پہنچانا ہے نا چلے جلدی کریں بھائی بھائی ساری تاریخی آپ کیا کہتے ہیں سلمان بھائی اللہ سبھی پہنچے جلدی کون جواب دے گا احرام مدیرہ یہ چادر ملے گی کون احرام احرام احرام بولا احرام کی چادر جواب درست سے ان کو توحفہ دے دیجیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ میں ماش اللہ اللہ اللہ ہوتا تو اللہ اللہ اللہ اپ چادر کا ایک اشارہ سلمان بھائی سے کرا دیتے ارے وا بھائی وہ جس کے ساتھ ہوگا بس مدیرہ مدینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سلمان بھائی کو لیتے ہیں اور اس کو لیتے ہیں دوسرے چلے جس کی مرضی ہے سلمان بھائی لے لیں گے سلمان بھائی مام صاحب کو یہ کس کو لے ساتھ میں راہیل بھائی ادھر اللہ کرے چلے سلمان بھائی سے ایک اور اشارہ لیتے ہیں اس میں تھوڑی آزمائش ہو جائے گی نا چلے سلمان بھائی پہچان کروا دیں امی امی میں ایسے سوال کرتے ہیں اتنے بڑے آدمی کو ہی دیکھ لیں لیکن سائن لینگویج میں جو دیکھیں گے اب اشارہ کریں گے آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا سلمان بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ جی خصوصی اس میں بتا دیں گے آپ اشارہ تو کیجئے دیکھیں کون کون بتا بھائی آج تو پہنچا ہی ان کو صحیح بات صحیح بتا رہے خصوصی بتا ہیں بتائیے عوام کو نا یہ بھی پہنچ جائیں گے پیچھے بھی پہنچ جائیں گے اشارہ یہ ہے کو پہنچ ملا ہے نا ماں سنت کا اشارہ ماں سنت یہ کہہ رہے ہیں سنت کا اشارہ کوئی اور بتائے کوئی اور بتائے یہ بھی امیر سنت کہہ رہے کو اور بتایا پورا پورا بتایا نا صرف امیر اللہ سنت کچھ اور بھی لکھا اس کا اشارہ رحمت اللہ یہ کہہ رہے اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے اور بتائیے ابھی تو اتنا امیر سنت کی والدہ کوئی اور بتایا سنت کی والدہ امیر سنت کی والدہ کوئی اور بتایا ان سے پوچھے فاروق بھائی نے کافی توحفے لے لیا نہیں یہی بتا رہے گرانے شروع میں حاضر ہوں مگر اس میں اشارہ یہ دوبارہ دوبارہ بتاتا ہوں دیکھیں کوئی اور بتایا یہ کہہ رہے اختار شہزاد اختار رونے والا تاج رونے والا تاج جی کوئی اور کوئی اور جلدی بتا دیں کوئی اور بتائیں جواب درست بھی آ رہے ہیں مگر میں چاہ رہا ہوں کسی اور کو چلا جائے جس کو اب تک توحفہ نہ ملا ہو اشارہ آسان ہو سکتا ہے سلمان اشارہ بہت آسان کر دیا کر دیا تقریباً میں پہنچ گئے لیکن جلدی سے دے دیں جان جانشین اختار اللہ ان کو سلامت رکھے ہے مگر اشارہ ان کا نہیں ہے جانشین ایسا یہ امیر السنت کا اشارہ ہے جواب دروس سے ان کو تحفہ دے وسلم چلیں اب کیا شروع کر رہے ہیں اب کال شامل کریں کچھ ناظرین کی جی کال یقیناً جی آ رہی ہیں کچھ کال کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تاریخ کی جانب سے حاجی حدیب الطاری کو اور عمران بھائی کو پھر کی اداگرائیوں سے بہت زیادہ عید مبارک ہو اور اب میں پروگرام دیکھ رہا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ مدری چینل پہ بھی ہمیں اس قسم کے پروگرام دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں بہت زیادہ انفارمیشن اور نالج مل رہی ہے اور جی کی جو ہے ان کو بھی تقریب مبارک انتظان کو بھی کرنا چاہوں گا اور دعاوں کی بہت زیادہ گزارش ہے اور حاجی عمران بھائی سے ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنی آواز میں دو تین شے کی نعت ماشاء اللہ اللہ ماشاءاللہ عمران شورا کی نعت بھی سنیں گے اگلی کال دے دیں ماشاءاللہ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 ماشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلہ بہت کمال کا بہت خوبصورت جاری و ساری ہے نگاہ شورا کو دیگر تمام حاضرین کو جو مدنی چینل کی سلسلے میں موجود ہیں عید کی خوشیاں مبارک ہوں ہم سب گھر والے بڑی توجہ کے ساتھ بیٹھ کے مدنی چینل کے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ نگاہ شورا کب سوال بتائے اور ہم اس سوال کا جواب بتا کر غلاف کعبہ کو پانے کے اندر کامیاب ہو جائیں ماشاء اللہ ایک سوال تو آپ کر چکے ہیں میرا خلال ناظرین سے اب وہ اس کا جواب اگر آ گیا ہو تو بتا دیں جواب آ چکا ہے قرآن کی پوزیشن میں ہے بالکل ریڈی ہے ٹھیک ہے آپ قرآن اندازی کر لیں ایک اور سوال بھی کر دیں ان شاء ہم آپ کو اس ماہ رمضان المبارک میں جو متقزین کے جو ہم نے تاثرات جو ریکارڈ کیے ہیں ایک سے ایک تاثرات ایک سے ایک تاثرات سبحان اللہ الحمد ہم آپ کو تاثرات بھی دکھائیں گے سبحان اللہ جی جی کال کال ایک شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آ, یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ نیرانی شورا جب سلسلے میں آیا کرتے تھے تو کیا معاملہ ہوتا تھا یہ بتا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ پہلے ایک کال شامل کر لیتے ہیں جی السّلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ آپ بہت بہت مبارک ہو مبارک بعد آپ کو یہ کہ آپ کا سلسلہ مثالی معاشرہ جو آپ نے لگے پانچ سلسلہ تھا اور آپ جیسے بے مثال مریض کے ذریعے ہی ایسا سلسلہ ہو سکتا تھا آپ سے ایک عرض کرنے ہیں آپ ایک ایسا بیاں کروائے جو کیسا ہونا چاہیے کی سیریز میں ہو کہ اب کو کیسا ہونا چاہیے جیسا کہ امیر اہل سنت کا کردار تمام ایران کرام میں خاص ہے اس طرح اب کا کردار معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے جزاک اللہ خئیں گا ٹاپک ابتاری کو افطار کے نقشے قدم پر چلنے والا ہونا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیل ہے اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ اس پر بھی بیان ہو جائے گا سبحان اللہ قرآن بھی بالکل ریڈی ہے جی ماشاء اللہ میں یہاں یہ قول کے بارے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اللہ ہمارے نگران شورا کو سلامت رکھے یہ جو سلسلہ ہوا مثالی معاشرہ آپ سلمان بھائی سلسلے میں شامل رہے آپ کو بھی اس پر میں خراج تحسین پیش کروں گا مغرب کے فوراً بعد سلسلہ کرنا افطار کرتے ہی یہ واقعی آسان نہیں ہوتا اتنا پاکستان میں خاص طور پہ گرمی کے روزے ہوتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ لے کے چلنا مجھے کئی میسجز الحمدللہ مختلف ذرائع سے آج بھی ہندوستان سے ایک میسج آیا تھا ہماری ایک بہت اہم شخصیت ہیں اس, اس کے پہلے کچھ کالم نگار نے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے انٹلیکچولز نے جس طرح اس سلسلے کی پذیرائی کی اور جس طرح دیکھا ماشاءاللہ مبارکباد کو دوں گا نگران شعرا کو بھی اللہ کریم ان کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمایا اور اس کے ذریعے اور لوگوں کی اصلاح ہو اور اس سے اندازہ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ مدری چر کے کو کنٹینیو دیکھنے کی برکت سے گھروں میں بہت زبردست تبدیلی آ سکتی ہے مزاج میں تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ واقعی ایک کاوش تھی اور میں سمجھتا ہوں ون آف دی ڈیفیکلٹ یہ سلسلہ ان مانوں کر تھا کہ افطار کر کے کھانا پکارتا ہے انسان کو انسان لپکتا ہے میں دیکھتا تھا نگرانی شورا میرا خیال ہے شاید کچھ ہلکے پھلکے ہی دو تین نوالے لے سکتے ہوں گے کوئی اور اس کے بعد وہ یہاں آ جاتے تھے اور بکرت کے جب بعد ایشا تک جانا جو ہاں افطار ہوتے تھے ہمارے پانی سے آہ. اس کے بعد اس کے بعد کس طرح آتے تھے سب یہ واقعی بڑی بات ہے تو یہ میرے لیے اضافہ ہے کہ صرف پانی پی کر اور جو وہاں پر تھوڑی دیر جو امریکہ سادروں نے پیا اس کے بعد عشاء تک چلنا تو پھر تو آپ یو کے میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تو پھر اثر ہم دنیا کے کسی بھی ہوں گے جب بھی روزہ اللہ فرض روزہ تو بالکل رکھیں گے آپ نفلی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ اتنی لانگ جس کو ماشاءاللہ اللہ پھر ایک چیز ہے کہ برداشت کرنا بھوک برداشت کرنا یا اس کے بعد بولنا اور اس کے اندر مواد دینا بولنا ہے بہت اچھی بات آپ نے اس وقت جو ہم پانچ بیٹھے نا منچ پر ہم پر کوئی پریشر نہیں ہے گھر سے جب چلا تھا میں نے کہا سلسلہ انہوں نے کرنا ہے جو پوچھیں گے تھوڑا بہت ہم لگا دیں گے لیکن جب سلسلہ کرنا ہو اور مین کانٹینٹ مجھے دینا ہو یا کسی کو دینا ہو اس پر واقعی ایک پریشر ہوتا ہے ایک تیاری ہوتی ہے سلمان بھائی کا شہری کا بھی سلسلہ تھا نا سب سے پہلے شہری بن کرنا اپنے دور پر پہلے شہری کر لیا کرتے تھے سلمان بھائی اس کا نے دو دونوں جگہ قربانی دی ہے سار میں بھی اور شہری میں بھی کتنا قربانی کا اثر نظر نہیں آیا اللہ کرے نظر بھی آئے ناظرین کو بتاتے ہیں یہ چند نام جو مدنی چین کے ناظرین نے جو سوال کیا کس چیز کیو اس کی حقیقت کے برعکس بیان کرنا کیسا ہے؟ کسی چیز کو جی اس کے الٹ بیان کرنا مخالف بیان کرنا یعنی اس کے برعکس تو اس کا جواب ہے جھوٹ یہ جھوٹ کی تعریف ہے شبیر اطاری حویلیاں کین بنتے جاوید مدینت الولیا ملتان شہباز دہرہ غازی خان بنتے محمد عیسیٰ چمن اطار جیلان رضا حویلیاں کین اذگر علی اطاری مدینت الولیا ملتان ام قطمیر باب المدینہ کراچی بنتے گلاب کوہی والا ریاض اتاری پنڈی گیپ تحمر تحمر الحسن ڈیرا غازی خان بنتے الطاف باب المدینہ کراچی آصف گھانچی باب المدینہ کراچی بنتے غلام حسین گھانگرو کوٹری محمد اکبر اتاری پشاور زین اسلام آباد قاسم اطاری گلزار طیبہ زبور حسین گجر خان بنتے صلاح الدین باب المدینہ آصف اتاری شریف آباد بنتے لائک باب المدینہ بنت کرامت مرکز ال اولیا لاہور نجم اتاری ہارون آباد محمد رفیق اتاری باب المدینہ کراچی امیہ انس اسلام آباد بنت اشرف اتاریہ کورٹ کٹ موم... مومن ام فیضان اطاریہ مدینہ الایا ملتان شریف یہ چھبیس نام ہمیں ابتدائی اوقات دی... میں شاید مصول ہوئے ہوں گے ان میں سے بارہ چھبیس اچھا کے چھبیس ہیں چھبیس ہیں اور چھبیس میں سے ایک کی دازی ہوگی میرا خیال دو ہوسٹس کے ذریعے کرایا جائے بہت آپ کے ساتھ ایکٹیو ہے مدری منی آ جائے جلدی سے آج قرآن چلے جناب ابو کو دے دے جلدی سے چلے مدری منی نے پرچی نکال لی ہے اور یہ پرچی نکلی ہے بنت لائک باب المدینہ کراچی چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بنتے لائک باب المدینہ کراچی الحمد الحمدللہ یہ قرآن کریم ابد الحبی بھائی ارے واہ واہ سہان عمل یہ ان شاء اللہ تحفے اگر وہ لائک بھائی جو ہے وہ اگر آنا چاہیں باب المدینہ میں تو لائک لائک لائک ہے چلے لا ملک کے ساتھ لائک نہیں لکھا جاتا لکھنے میں شاید غلطی ہو گئی یہ تحفہ بھی ہو گیا ایران بھی ہوا قرآن دازی کا ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں نگران شورا افطار کے بعد سلسلہ مثالی معاشرہ کے لیے آیا کرتے تھے آگے دیکھتے ہیں شروع آ چکے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سے ملاقات وعلیکم السلام ہو رہی ہے وہ فیصلے سے جی جی روزانہ یہی معمول الحمد للہ پانی سے ستار وغیرہ کرنے کے بعد مغرب اور پھر پڑا سنت وغیرہ پڑ پھر سیٹ کی طرف جاتے ہیں مثالی ماجرا ابھی آپ مجھے روکو گے وہ لفٹ پر رش ہو جائے گا پھر وہ ہیں یہ جو پہلے کھڑے ہوئے ہیں ان کو آپ پہلے جانے دیں گے پھر آپ جائیں گے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے یہ پہلے کھڑے نا اب ان کے ساتھ اگر میری انٹری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے یہ تو کہتے ہیں کہ آپ جلدی چلے جاؤ کیونکہ سلسلہ بھی رونے رونا ہوتا ہے ہوتا یہی ہے کہ جس جو پہلے اگر کھڑے ہوئے ہیں ان کا پہلے حق بنتا ہے تو وہ پہلے اندر جائیں گے اگر گنجائش ہوگی تو پھر ان کے ساتھ میں بھی اندر داخل ہو جاؤں گا آپ تو نہیں ہوگی تو شورا آپ کے لیے تو گیٹ کھل جانا چاہیے سب پیچھے ہٹ جانے چاہیے اور آپ سب کو ہٹا کر جانا چاہیے ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی بھی تنظیمی ذمہ داری کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کو حقوق معاف ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو یہ تنظیمی تقسیم ہے آج میرے پاس ذمہ داری ضروری ہے کل بھی یہی ہوگی تو لیکن جو شریعت کے جو احکامات ہیں جو حقوق ہیں وہ تو اپنے پر لاگو ہوتے ہی مجھ پہ بھی لاگو ہوتے ہیں, بھی لاگو ہوتے ہیں اگر میں پہلے کھڑا ہوں تو کوئی مجھے کیوں کر کے جائے گا اور اگر یہ پہلے کھڑا تو میں ان کو کر کے جاؤں گا <laughs> <laughs> سے تو نہیں ذمہ ہے کہ میں حکومت کا عمل کروں گا روز کا معمول ہے آپ کا اسی طرح آپ انتظار کرتے ہیں اور <laughs> ہوتا ہی ہے باز ایسے جو مجھ سے پہلے آ جاتے ہیں بازی ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارا تقریباً روز کا ہے مجھے بھی ٹینشن ہوتا ہے کہ یہ میں ایسے موقع پر پہنچ جاؤں تقریباً میں پہلی باری کے لفٹ میں داخل ہو جاؤں گا یہ جہاں بھی ہم گئے تو پہلے ویسے بھی تار میں لگیں لگاؤ تو اپنے تو کریئر کے تار و نہیں ہے اس ٹائم انڈرسٹینڈنگ ہے تو ابھی میں ایسے موقع پر آ تھا کہ شاید پہلی کھیپ میں میری گنجائش ہو جائے گی ابھی چلے تو بولا ہوئے تھے تو آپ نے نا وہ بھی حق تلفی تو نہیں نہ کر سکتے کسی کو مجھے حق تلفی کی اجازت ہے اللہ تعالیٰ سچائی نصیب ہے یہ سزا دے دینے کی آپ کو ریسپیکٹ دینے کی ایک وجہ یہ ہے یعنی آپ نگرانی چھو رہا ہے یا ہے نا اس وجہ سے نہیں آپ ایک مذہبی شخصیت ہیں اور آپ ڈائرے سے تو نیکیے تو اس طرح یعنی بہت ساری اس پوائنٹ سے آپ کو جگہ دیتے ہیں یعنی کوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے حسنِ زن کا ثواب انشاءاللہ امید ہے مل جائے لیکن مجھے بھی لوگوں کی حق تلفی نہ ہو اس سے بچنا ہے اور لوگوں کی دل جوئی اور ان کے حسن زن کے مطابق اگر آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اس بات کی اجازت کیسے دے دی جائے گی کہ وہ نیک بھی ہو اور لوگوں کے حق بھی تلف کرے دو چیز ساتھ بھی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی آپ کو اس نے سنے اللہ کریے بہتر کرے اب ابھی کرتے رہے ہو رہی ہے نگرانی شروع آ رہے ہیں لوگوں سے جس طرح ملاقات عام روٹین میں بھی ان کی یہی ہے اور یہ ایک پہلو تھا جو دکھانا تھا ناظرین کو شورا جو ہے وہ سلسلے میں پہنچتے تھے اچھا جب سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور پھر کیا ہوتا تھا یہ بھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں ان شاء اللہ آگے چلیں گے مورچے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر ایڈیٹر یہ سارے موجود ہیں وہاں پر پی سی آر میں اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت ہم پی سی آر میں ہیں اور یہ اکبر بھائی یہ ڈائریکٹر ہیں زہیب بھائی وہ ہمارے او بی انجینئر سعید بھائی یہ ساؤنڈ انجینئر منیب بھائی اور یہ ہمارے اسحاق بھائی اس وقت اسحاق بھائی جو ہے وہ لائیو جو ہے کالز بھی چلا رہے ہیں پیکجیز بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں ساری بھی کر رہے تھے زہیب بھائی آپ تار اسی پر ہی ہوتا ہے پینل سے بس جو پروگرام سے تھوڑا پہلے وہ پلیٹ موجود ہے یہ اکبر بھائی کا شروع سے رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ نہیں کرواتے یہ آپ کو شاید غلط فہمی ہے ریکارڈنگ نہیں کرواتے نگرانی شورا کے ساتھ ہم لائیو سلسلوں میں باقاعدہ بیٹھے ہیں جب بقرعید پر ہم سلسلے کرنے کے لیے جاتے ہیں جیسے ان کی آجزی ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیمرہ نہیں لاؤ میرے پاس کیمرہ نہیں لاؤ بیک گراؤنڈ میں ماشاءاللہ بہت محنت کرتے ہیں نگرانی شورا کی صحبت کی وجہ سے اگر ہم کچھ رہے, کام کر پاتے ہیں بیک پر یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے اب ہم انتظار کریں گے سلسلہ ختم ہونے کا اس وقت سلسلہ اختتام ہوا اور اب آپ کا آگے کا کیا جدول ہے تیاری کریں گے پہلے تو کھانا کھاؤں گا کھانا کھائیں کھا گے نمبر پڑھیں گے تراوی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آنا ہے مدنی مذاکرے سے پہلے سلسلے میں اس کے بعد مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا مدیم مذاکرہ ہوگا اس کے بعد پھر مدنی مذاکرہ ختم ہو گا تو پھر کچھ مشاورت سفر سے رہتے ہیں آج بھی کسی کو ٹائم دیا ہو گا وہ مجھ سے فارغ ہوں تو شہری اور شہری میں بھی بہت مطلب پہنچنے کا ٹائم ملتا ہے تو پھر تحریری کی نشیات نازر ہو جاتے ہیں پھر پچا رہو پچا کرو پھر سنو تو مراؤ بھائی آرام کب سر ہوتے ہیں اس کے بعد آرام ہی آج شاہ تکلیف لائے دی دی. میرا خلال سارے ساتھ دی. تھے تو اچھا شو گئے تھے اس کے بعد کچھ ہمارا تو مجھے جلدی رہے ساڑھے سات آٹھ بج گئے آپ آج بھی تھے پوچھ لیں گے جی اجی تقریباً رہتا ہے होता جو ہوتا ہے اس پر بھی گاڑی صرف اپنے کمنٹ کرتے ہیں اور آئندہ ہے اس پر بھی مجھے اس طرح اختتام ہونے کے بعد آپ سکون سے اور بالکل اذان کا جواب دیا اذان کا جواب چلتے چلتے بھی دے سکتے تھے آپ اٹھ کے جا سکتے تھے اور اس طرح میں دیکھا یہ گیا کہ چلتے چلتے پھر وہ بھی میں ڈائریک نماز کے لیے تو نہیں جا رہا اذان کا جواب تو قدم ہے وہ نہیں بن پاتا تھا تو بیٹھ کر آدمی اذان کا جواب تو سے دے دے ہر کالے میں دو لاکھ نکل ملتی ہے تو یہ جو ضائع کر رمضان کا مہینہ ہے اور چیز محسوس کی محسوس کیا میں نے <laughs> دیر ہو جائے گیس نہ سر ہم آپ کو ایک پہلو دکھائیں گے آج نگرانی شروع نے کیمرامین سے ملاقات کی وہ ڈیری نگرانی شرح سے جو ہے وہ ملتا ہے تو آج وہ کیوں نہیں ملا اس سے پوچھتے ہیں سرور بھائی ہمارے کیمرہ مین سے پوچھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سربر بھائی آج آپ نے نگرانی طرح سے ملاقات نہیں کی ہمیں پتہ لگا کہ آپ ڈیری ہیں تو آج آپ نے کیوں ملاقات نہیں کی ہم کیمرے کے پیچھے ہوتے ہیں مطلب کیمرہ تھا ریکارڈ میں اس سے ملاقات نہیں کی لیکن نگرانی سوا ماشاء اللہ مثالوں کے مثال ماشاء اللہ آج تو خود آگے بڑھے تھے مطلب ملاقات کی بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ ان سے مل کر یہ انداز رہا قبلہ نگران شورہ کا اور آج مدنی چل کے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران تنظیمی اعتبار سے ہائیسٹ اتارٹی ان کا جو مکتب ہے روم ہے فضان مدینہ میں وہ کیسا ہے یہ بھی آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اور وہاں نگران شورہ جب بیٹھتے ہیں اسنائن بھائیوں کے ساتھ تو مدنی مشورہ ہوتا ہے اس کے کیا مناظر ہوتے ہیں کچھ یہ بھی آپ دیکھیں گے لیکن ابھی جو ہمارا ابھی سلسلہ جو ٹرینڈ سلسلہ چل رہا ہے اس کے مراحل کی طرف بڑھیں گے ان شاء اللہ جی بالکل جی ایک اور ہمارے وہ گرین بورڈ والا جو تھا وہ لے کر آئے یہ دس بھی ایسا منتظر ہیں ان میں بھی کب شروع کریں گے انشاءاللہ ان کا انعام بھی بڑا ہے یہ بزرگوں کے لیے ہے کوئی دو بزرگ مقابلے میں, باپو جائے بھائی جائے بھائی اچھا میں ہوں بزرگوں کے لیے بزرگ اسلامی بھائی جی کوئی دو بزرگ آئے باپو باپو لا رہے ہیں ان نہیں آپ تو ہمارے مقابلے میں شامل ہیں جن کی زیادہ مرے نا مقابلہ کیا ہے یہ ذرا سمجھیے کیمرہ کیمرام ذرا قریب کیمرہ میں ذرا اس کو لیں پہلے یہ مانے دو بزرگ آ جائیں جی آپ کا سوگرامی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ ظہیر حسین آپ کی عمر شریف اڑسٹھ سال اڑسٹھ سال سکسٹی ایٹ آپ محبوب شاہ محبوب شاہ آپ کی عمران ساٹھ سال سال یہ مدینہ تو ملتان شریف سے آئے آپ ایک طرف آ جائیں آپ ایک طرف آئیں اردو پڑھنا تو ٹھیک ہے یہ بتا اردو پڑھنے اردو پڑھنے ساٹھ سال سے اوپر والے ہیں نا اردو پڑھتا پڑھنا ہاں ان کو لے لیں ان کو لے لیں سونا سے سب باپو انہیں بھی کوئی تحفہ دے دے نا ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے سب سے زیادہ عمر کی بات ماشاء اللہ وعلیکم السلام رشید بھائی آئیے مقابلہ سمجھنے کی کوشش کریں مدی چلنے کے ناظرین بھی دیکھیں اور یہ مدری منیا جو حاضرین ہیں وہ بھی سمجھیں آپ یہاں آ جائیں تھوڑا تاکہ بورڈ نظر آ سکے آپ اس طرف آ جائیں بورڈ نظر آ سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ ہے یہ ہر لفظ کے پہلے یا بعد کچھ لگے گا ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی لفظ ہے جو لگنا چاہیے ہونا چاہیے وہ اس کے اندر ہے اچھا ٹھیک ہے اس مال کے اندر ہے اچھا تو آپ نے ہر لفظ کے پہلے یا بعد میں اس کا درست لفظ لگانا لفظ لگانا پینے لکھے لگانا ہے جو لکھے میں یہ پینے موجود ہے اس کو اور تھوڑا آسان سمجھا دیتا ہوں یعنی یہ المقدس ہے نا تو کوئی ایسا لفظ یہاں آئے گا جو جملے کو پورا مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوتا اسی میں مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوتا تو ربی پر بورڈ دور نظر آ جائے جی جی یہاں لکھا ہوتا بغداد تو آگے ہوتا محلّا بغداد محلّہ تو اچھا ہو گیا ایک ان کو بھی بتا دیں ایک ان کو بھی بتا دیں ٹھیک ہے نسا کے طور پر یہاں لکھا ہے اجمیر تو اس کے آگیا کا شریف ٹھیک ہے نا اس طرح آپ کرنا ہے چلے برابر ہو گیا آپ کی سمجھ میں آ دونوں کے یہاں سے نکالنا ہے ان کے ڈبے میں آپ ہی ڈالنا ہے چلے پانچ منٹ رہے آپ کے پاس تین منٹ ہے آپ کے پاس وقت شروع سارے ایک ساتھ ہی نکالے بابا جی ایک نکالیں اور دیکھیں کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں بس تین, تین منٹ کا وقت شروع ہو گیا ابد الحبی با بھی آ جائیے جی میں بھی آ جاتا ہوں اچھا یہ کے ناظرین آپ دیکھتے رہیے آپ اپنے بورڈ میں رہیے آپ مقابلہ دیکھتے رہیے ماشاءاللہ اور میں چلا اسلامی بھائیوں سے سوالات کرنے کی بابا جی آپ کا اپنا بورڈ ہے ان کے مورڈ میں نہ جائیں ہاں آپ کا یہی بورڈ ہے اچھا ان کو آدھی اسٹیٹ میں ان شاء اللہ بلکہ مقابلہ ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہو سکتا ہے ہر لب نہ ملے اگر یہ نہیں ملتا نہ وہ یہاں رکھ دیں دوسرا ڈھونڈیں ملے گا انشاءاللہ یہ زیادہ ہے نا کے جواب ہوں گے اس میں چلے بزرگ نا نہیں تو باپو گائیڈ کرتے رہیں گے ان بزرگوں میں اسپیشلسٹ ہو گئے نام میری تو آگے کیا لگے گا ایک ناز شریف سن لیں پہاڑوں کے نام کے لیے تو دو اشار پہ نگرانی شروعات سبحان اللہ حضرت یہ سب جگہ لگ جائے گا لیکن صحیح لگانا ہاں یہ مدینہ مدینہ ناخ خان عبد الحبیب بھائی ہیں میں نہیں ہوں یہ بھی بیٹھے ہیں یہ بھی ان کو خوشیاں پہنچائی جائیں ارے واہ بھائی واہ جلدی आप جلدی سہان اللہ چلے آپ um بتا دیں لگا میں تو پھر کے گلی گلی تبادلہ تھوک سب کی کھان کیوں دل کو جو عقل دے مالدہ تیری گلی سے جان کیوں بار نبیب کو پال تھی غریب کو روئے جو نسیب گرے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جاننا ہے سر, سر کو جان چکے دل کو دے خدا تیری ملی ملی گلی سے جان کیوں خان اللہ خان اللہ اب تو اللہ ماشاءاللہ اللہ ناطف اسلامیہ سے بھی دو ہیں نا سُننی جی کیا مل رہے ہیں کچھ نہیں مل رہے ہیں تعداد جو ایسی ہیں جو ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں ملیں گے ملے گی اصل میں ہم نے زیادہ رکھے اسی لیے نا کہ کچھ ملیں اور کچھ آپ کو ڈھونڈنے پڑے ہاں کچھ اب ذرا غور کرے نا کہ آپ کے کام ٹائم پورا ہو گیا حضور جی, جی, جی آپ کریں جیو جی کو دے تمام گیا مدینے کی گیا شالا جی مدینے جی کو کلام کس کا ہے جلدی بتائیں مدینے کی کھجور کھلاؤں گا میں جلدی بتا دیں ہاتھوں سے کھلیں گے سب جی بولا نا آسان ندا خان صاحب کا یہ کلام ہے سبحان اللہ مدینے کی کھجور بات کی جو سا صاحب مدینا مدینا دیا. کوئی بھی نہیں ہوتا جو بھی ہوگا خالی اچھا کیا کیا آپ نے نگرانی شورا میں اچھا آپ کیا ہوا اچھا آپ دیکھیں ان ٹائم تو پورا ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا ہاں اس میں ہے نہیں نہیں ہے اب دیکھیں ہم مکمل کریں گے تو پھر شاید مکمل ہو جائے اچھا دیکھیں کیا کیا مکمل ہوا ہے سر سبحان اللہ بیت المقدس بحراج النبی مکہ مکرمہ شیرے بیت المقدس میراج النبی درست مکہ مکرمہ درست حجر اسجمیر شریف درست محرم الحرام درست مدنی چینل درست ماشاء اللہ اور یہ مدین منورہ آٹھ جنت البکیل اچھا المعلا نہیں ہوگا پہلے یہ رضول المعلا یہاں لگتا اس سے پہلے حضرت ہوگا ٹھیک ہے فاطمہ ہوگا یہ کعبہ محضمہ ٹھیک ہے مسجد الحرام ٹھیک ہے نا یہ ادھر اوپر نیچے ہو گیا یہ تسبیہ فاطمہ ہوگا یا تسبیح ہوگا ٹھیک ہے نا یہ کابیہ شریف نہیں ہوگا یہ کابۃ اللہ حرام سے پہلے کیا ہوگا مسجد مسجد الحرام ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں اس میں ہوں گی خدا اور یہ ہو گیا وہ تو یہ ملا نہیں جب ملا نہیں ہے تو آپ مقابلے میں پیچھے رہ گئے اور اے تکبیر اللہ اکبر نگران اے شورا کیا کرنا ہے آپ دعا کریں یا رسول, رسول اللہ جنے جناب ان کو بھی ماشاءاللہ اللہ, اللہ قرآن شریف دیں اللہ اللہ جی جی تحفہ بالکل تحفہ ملے گا اور سلمان بھائی کو یہ تحفہ ملا ہے دوسرے اسلامی قرآن شریف ماشاءاللہ حضور آپ نے سی گرامی آپ کا نام بدائیں، نام بتائیں محمد اقبال محمد اقبال, اقبال بھائی کو عمر اسی سال, عسی عسی عسی سال, عسی سال کو الحمدللہ یہ قرآن کریم تحفے میں ملے گا سبحان اللہ یہ حضور سنبھال کر کہ اس میں یہ آپ کے لیے کوئی مکس نہ ہو جائے تو آپ کسی اور طرف رکھ دیجئے گا ایک تو وہ ان کا ہے یہ ان کا ٹھیک ہے چلیں ایک اور قرآن شریف تحفے میں دے دیں اچھا ان کو کچھ تحفہ ملنا چاہیے ان کو بھی توحفہ ملے گا خالی تو جانے کا کچھ ہے ہی نہیں کیا دیں گے خالی کیسے جائیں گے ان کو سوٹ پیس بھی ہیں امام شریف بھی ہیں ان کو سوٹ پیس تو میں کیا بات امامہ شریف اور سوٹ پیس ماشاء اللہ تینوں دے دیں ادھر دے دیں یہ سارا دے دیں پورا پیکج دے دیں کیا کیا اس میں اس میں امام شریف چادریں ہیں مدنی حلیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ یہ آپ کو تحفہ رکھیے حبیب ایک اور قرآن شریف اللہ قرآن شریف تحفے میں ملے گا ماشاءاللہ اللہ لیکن دیکھیں سوالات اور مشکل ہیں سوالات مشکل ہیں آپ ذرا توجہ سے سوالات سنیں گے اور اس وقت قرآن شریف تین ہو گئے نا انشاءاللہ مزید تین قرآن پاک میں تحفے میں دے رہا ہوں تین قرآن پاک ٹھیک ہے پہلا سوال چیک اور جماہی میں سے اللہ تعالی کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے چھیک اور جماعی میں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند آئے کی صبح اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے گا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک پسند اور جماہی ناپسند ہے ماشاءاللہ قرآن قریب ان کو تحفے میں سبحان اللہ اچھا یہ پڑھنے کی بھی نیت کریں روزانہ نیت کر سکتے ہیں تو کریں اچھا یہ روزانہ نا ایسا روزانہ روزانہ کی نیت تو نہیں ہو پا رہی لیکن انشاءاللہ شاء اللہ پڑھوں گا پڑھیں گے ماشاءاللہ اور کچھ تحفے میں دینا چاہیں گے دوسرا توحفہ ملا آپ کو گاڑی شریف تو چل رہی یہ لگتا ہے پوری ہوگی انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی یہ بھی بےچارے اٹھے تھے چلے آپ سے دوسرا سوال کرتا ہوں ٹھیک ہے اللہ اللہ آپ سے کچھ سب کی بات کیا کروں سوتے وقت کی دعا اللہ بیسمی کام تو کا امو تو وہ سبحان اللہ انہیں بھی قرآن کریم تحفے میں دے دیں جی اور نہیں ہے مل جائے گا نہیں قرآن شریف تحفے میں دیں گے بھائی اور قرآن شریف ان کو تحفے میں ترکیب بنائیں کچھ مدنی قرآن شریف ہیں انشاءاللہ پیش کرتے ہیں ان شاء آپ کو قرآن شریف تحفے میں دیں گے اچھا مدنی منع اور مدنی منیا بھی ہیں سلو الحبیب مدنی منع مدنی منہ تو سوالات کرنے ہیں جی تو بابو تحفے زیادہ لے لیں جلنے. اب آپ لوگوں کی باری سلمان بھائی کیا ہوا یہ عبد کو دے یہ کیا ہوا ہے میں بتاتا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ سلمان بھائی مجھے دے دیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ان کا نام کیا allah, ہے allah, یہ کون ہے اللہ یہ میرا نواسا ہے اور اس کا نام ہے محمد صدیق ستا ماشاءاللہ اللہ سب سے مل کے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ چلے چلے اپنے مدنی منو کے ساتھ کے پاس اللہ اللہ اللہ اللہ صاحب مدنی چین کے نادری دیکھنا جا رہے ہیں مدنی کے نادری دیکھتے ہوئے چلے باپو کے گود میں جائے گا چلے متری سے سوالات جی نہیں ہوگا کھڑا کوئی نہیں ہوگا مدری منہ کہاں ہے جی چلے سوالات آسان آسان پوچھتا ہوں ادھر ویڈیو باپو جی جی کوئی ان کو تصبیات وغیرہ بھی دیں جب مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں دیں ان کو خوشی بھی ہو انی سب, ہو کے این این این دی جس سب کو دینی ہے یہ بھی دیں چلیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک شہزادے کا نام بتائیں کون بتائے گا کسی ایک شہزادے کا نام نہیں ملا جلدی حضرت عبداللہ. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہو جواب درست ہے ان کو تحفہ دیجیے چلیں حضرت امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ایک شہزادے کا نام بتائیں امام حسین کے شہزادے جلدی حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شہزادے کا نام جلدی علی ازغر حضرت سیدنا علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ ماہ کی عمر میں تھے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کے سب کے ہماری مغفرت ہو صلی حبید صلی اللہ تعالی علی محمد جلدی سے میرے آقا آکا اعلیت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شہزادے کا نام بتائیں مدری منع اعلی عزت کے ایک شہزادے کا نام مولانا حامد رضا خان حجت الاسلام عزرت عزرت سیدنا سید حضرت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان جی یہ بھی آپ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا نام درست ہے جواب ان کا درست ہے ماشاء اللہ جلدی سے بتائیں امیر سنت کے ایک پوتے کا نام بتائیں جلدی جلدی و السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلال رضا تاریخ ہلال رزاد تاری امیل سنوں کے پوتے کا نام ہے جلدی سے امیل سنت کے نواسے کا نام بھی بتا دیں اے امین سنت کے پر پوتے کا اے پر اے نواسے کا نام بتائیں امین سنت کے پر نواسے کا نام آپ کو نہیں بتائیں جلدی حسین رضا تاریخ حسین رضاد تاری امین سنو کے نواسے کا نام نہیں ہے جلدی جریر اطاری حضرت امیل سنت کے پر نواسے کا نام ہے ماشاءاللہ انہیں بھی توحفہ دیا چلیں یہ ہمارے اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان کے ساتھ اب مقابلہ شروع کرتے ہیں اللہ مجھے آپ سے اجازت بھی چاہیے اور آپ سے دعا بھی چاہیے میرے بہنوئی صرف ہاسپٹل میں اللہ اللہ اور مجھے گھر والوں کو لے کے بھی ہاسپٹل جانا ہے آپ دعا کیجیے گا اللہ ان کو شفا بھی عطا فرمائے دعا کریں اللہ ہمارے عبد بھائی کے جو بہنوں ہی ہیں اللہ قریب ان کو شفا عطا فرمائی تندرستی عطا فرمائے آمین, آمین. ان کو سنتوں بھری راحتوں بھری نیکیوں بھری سلامتی بھری طبی زندگی اچھا فرمائی امیر آمین. سنت کی جو بری ہمشیر ہے وہ بھی بیمار ہیں آمین, دعا کر بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی بہت بہت شکریہ عبد الحبی بھائی اپنے سلسلے میں کرم فرمایا بھی ملتے ہیں ان شاء اللہ کا کل رات کو بھی سلسلہ بڑا اہم ہے جس میں مفتی قاسم صاحب بھی ہوں گے انشاءاللہ اور اس سلسلے میں ذاتی تجربات امید ہے کہ بہت کچھ بدری چل کے ناظرین کو آ, سیکھنے کو ملے گا اس کے لیے بھی آپ سوالات ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ان شاء ہم تینوں حاضر ہوں گے کل رات اسی طرح پونے دس بجے کے قریب کم و بیش اور یاد رہے کل دوپہر کل صبح سے ہی سلمان بھائی آپ کیا لا ہیں جی, صبح دس بجے ہمارا سلسلہ ہے صبح دس بجے سے ایک بجے تک ان سلمان بھائی اپنی مسجد کے ساتھ ہوں گے دو بجے سے بجے میری حاضری ہوگی سلو ار البیب اللہ کیا ہی اچھا ہوگا عبدالحبی بھائی کچھ تو سوال کا جواب دے کے جائے نا ابھی تو دیا تھا نہیں ابھی توحفہ تو لینا تھا میں توحفہ تو میں دیا نہیں ٹھیک ہے چلے آپ نے تاکہ برابر وہ ہماری اس میں تو بدس ہو جائے گی سوال کا جواب بھی دینے ٹھیک ہے عبد الحبی بھائی سے کون سوال کرے گا اچھا یہ لوگ سوال کریں گے عبد الحبی بھائی سے کون سوال کرے گا ایسا کرنا کہ پھر دیکھ لو آپ کی باری بھی آنی ہے جی ہلکا ہاتھ رکھنا عبد الحبی بھائی سے کون سوال کرے گا جو ایک ماہ مدنی کافلے کا میں سفر کی نیت کرے گا وہ سوال کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوئی نا بات چلیں ایک ماہ مدنی کافلے میں سفر کی نیت کرے بارہ ماہ میں کسی وقت بھی یا تو ہاتھ ہی چھ گئے اس کو عبد الحبی بھائی سوال کرنے کی جا ابھی ابھی آپ مدنی ابھی مدنی کافلے میں نہ ہوں نہیں ہے کریں گے سوال کیا کریں گے چلیں مجھے کان میں بتائیں کیا ہوگیا ابھی تو یہ آپس میں کیا ترکیبیں بنا رہے ہیں آپ لوگ مل کے بھائی سوال تو بتاؤ اسلامی بھائی جلدی چلے بھائی چلے سوال کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا ایسا کون سا سوال, سوال ہے جس کے پہلے دعا ہو رہی ہے جواب دینے سے کی والدہ کہاں پیدا ہوئی واؤس پاک کی والدہ کہاں پیدا ہوئی پڑا تو مجھے نہیں یاد نہیں ہے آپ کی والدہ امب الخیر تھی اور لیکن پیدا اب مجھے چونکہ پتا نہیں ہے قیاس ہی کر سکتا ہوں کہ بغداد محلہ کے قریب جیلان میں ہی کہیں پیدائش ہی ہوگی ایکزیکٹلی جگہ نہیں پتا جواب دورست اب آپ تو جواب بتائیں آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں ویسی سوال کر لیا ہے کمال سوال کیا کمال بارہ مہینے کی فیس نہیں مہینے کا سوال کروں گا کوئی بھی جواب دے دے اس کا اس کو مدینے کی ٹکٹ پیش کریں گے میں جس طرح انہوں نے سوال کیا اس طرح میں بھی ایک سوال کرتا ہوں اگر جواب کوئی دے دے تو اس کو شریف کا ٹکٹ دیں گے لیکن وہ ٹکٹ جائے گا نہیں اب وہ سوال یہ کہ ستارے کتنے ہیں دنیا میں آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا یہ تو نہیں پتا یہ سوال ابد الحبی بھائی سے آپ کی وہ ہو گیا جی نہیں سوال عبد الحبی بھائی تو سوال تیس دن مدنی کافلا ایک ماہ مدنی کافلا ایک ماہ مدنی کافلہ جی ایک ماہ مدنی کافلہ بارہ ماہ میں کوئی بھی تاریخ دے دے ایک ماہ مدنی کافلے کی کوئی بارہ دن کر دے حضور عیدی میں بانٹنے کے لیے انہوں نے دیے انشاءاللہ شاء دیں گے اللہ نے چاہ تو ابد بھائی اگر آپ کے سوال کا جواب آ جائے تو ہاں وہ تو وجہ سے عمر کی نیکیوں کا کہہ دیں گے آپ کو جواب چاہیے نا تو جواب مجھے پتا وہ مجھے جباب پروف کر دے تو ان شاء اللہ ٹکٹ سوال کیا تارے کتنے ہیں دنیا میں دنیا میں تارے کتنے ہیں جی جب آپ کو مل جائے تو کیا کریں گے میں نے کیا وہ پیچھے تو ہٹیں گے نہیں جب اٹیں ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے مدیرے شریف جا کے بھی دعائی کریں گے نا ہمارے لیے کا ٹکٹ اگر اوکے جواب کی تحقیق کر دنیا میں بروطر تارے آسمان بروتے دنیا میں نہیں ہوتے عبد الحبیز بھائی تو کیا دنیا میں آسمان نہیں ہے میں زمین تو تھوڑی پوچھا دنیا میں پوچھا آسمان دنیا میں نہیں اب کیا ہوں ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہہ سکتے ہیں حضرت ٹھیک ہے تو ہماری زمین دنیا سے الگ ہے یہ شاید نیا انکشاف ہو گیا چلے قرآن شریف آ چکی ان کو قرآن شریف دے دیجیے ماشاء اللہ آپ کے جی میں قرآن شریف ان کو پڑھنے کی نیت کر گا ماشاء اللہ آمین یہ اس کو رکھ دے کہ ان کا ہے نا سلو البیب صلی اللہ ہاں سنت کی مدنی باہر کی تفصیل ہم نے آج مدنی سفر نامے میں بھی بتائی تھی ماشاءاللہ اور وہ واقعی بڑی علیشان مدنی بہار ہر ماہ تین دن مدنی قابل میں سفر کی نیت اسلام میں سوال کر رہے تھے کوئی بارہ دن مدنی قابل میں سفر کی نیت کر لیں اور عبدالحبیب تک سوال کر لیں سوال ایسا کرے جواب نہ دے سکیں جواب نہ دیں مدنی کافلے کے لیے آپ کریں گے چلے عبد الحبی بھائی تیار رہیے مدنی فیس کا اعلان پھر سوال ہو جائے بارہ دن مدنی کافلہ پورے ایک ماہ کا مدنی کافلہ عبد الحبی بھائی سبحان اللہ سوال آ رہا ہے آپ سر جا کے آپ یہ بتا دیں آپ کی مدینات المنورہ میں کتنے مرتبہ حاضر اللہ اچھا ویسے کہ بعض اوقات انسان ریاکاری کاری وغیرہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے لیکن سچی بات بتاؤں مجھے نہیں پتا ولّہ مجھے نہیں پتا یہ جواب عبدالحبی بھائی نہیں دے سکے ہاں میں یہ جواب نہیں دے سکتا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے ٹھیک ہے انہیں کیا ملے گا ان کی تو فیس ہو گئی نا ان کو تو سوال تحفہ توحفہ تو ملنا چاہیے تحفہ ان کو ان شاء اللہ ملے گا اور ان کو انشاءاللہ شاء مدینے کی تصویر دیتے سلمان اللہ اب یہ تین سو تیرہ بار روزانہ درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ اس تصویر پر انشاءاللہ ان کو امیل سنت کی وارکا سے آئی ہوئی مدینے کی تصویر سمیا بھائی دے کر آ جائے سن تو عبد بھائی سے کوئی سوال نہیں کر رہا چلو بھائی عبدال ستار بھائی کربیب بھائی صحیح مل گئے یا سلمان بھائی بھی ہیں بھائی آپ جا رہے ہو نا تقیر تحریبا میں فرض کیا ہے یہ تو شرعی سوالات بھی کرنا شروع کر دیے ہیں تقبیر تحریمہ خود دمات کا پہلا فرض بھی ہے اور جماعت کی چھٹی شرط بھی ہے فرض کیا ہے تقبیر تحریم تقبیر تحریمہ کرنے کا طریقہ تو پتہ ہے ایگزیکٹلی اس میں فرض کیا ہے اللہ اکبر کہنا بلند آواز سے جی اپنے کانوں تک سن لیں یہ تو واجب ہے اللہ اکبر کہنا واجب جی واجب میں نے کہا یہ واجب میں اس کا آپ دے دیں آپ دے دیں تقدیر تحریموں میں لفظ اللہ اکر یا اللہ تعالیٰ کا سفاتی ذاتی نام لینا فرض ہے اللہ اکبر کہنا واجب اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی نام لے لے تو سفاتی نام لینا فرض ہے سوال پوچھ تو اسی فیس بھی لے لینا قیام میں فرض کیا ہے سبحان اللہ قیام خود فرض ہے یہ تو پتا فرض کیا اس میں فرض آپ شرح سوال کر رہے ہیں آپ کو جس سے سوال کرنے چاہیے جی جی ٹھیک ہے نا کو ہمیں فتح رضیا گے تو پھر آپ کیا کریں گے نماز کے پرائز جو ہم نے پڑھے ہیں نماز کے احام میں وہ تو وہ ساتوں ہیں جو ہمیں پتا ہیں لیکن اب آپ اس کی اندر باریکی میں جا رہے تو سچی بات ہے یہ ابد بھائی کی علمیت کا تو امتیان نہیں لے رہے اب بتا دیں لیکن سوال کر لیا تو اچھا ہو جائے گا پتا چل جائے گا بتائیں کیا میں جو ہے نا فرض جو ہے وہ کھڑا ہونا اتنا کہ ہاتھ بڑھے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے قیام کا قیام کرنا ہی فرض ہو گیا نا ہاں جی ٹھیک ہے فرض یہ اتنا کھڑا ہونا کہ ہاتھ بڑھائے گھٹنوں تک نہ پہنچے ماشاءاللہ اللہ ماشاء درجہ ادرا درجہ یہ ہے قیام کا کہ ہاتھ میں نہیں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ وہ رکو کا رکو کا ادرا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گٹوں تک پہنچ جائے یہ اور قیام کا یہ ہے کہ ہاتھ گٹوں تک نہ پہنچے کھڑا ہو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اکثر والدین کی حفاظت ہوتی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے یا جی ایک بزنس مین بنے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیسی بنے کاش میری بہت بڑی تمنا ہے کہ میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ عالم با عمل بنے مفتی دعوت اسلامی بنے <smells> دعوت اسلامی Allah. کے مبلغ بنے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنے आمین, म, اور یہ یاد رکھیں کہ بیٹا اگر نیک بن گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو گیا تو اللہ نے اس کی دنیا تو ویسی اچھی کر دینی ہے جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا تو اچھی ہو ہی جانی ہے ہم دنیا اچھی کرنے کی بچے کی فکر کرتے ہیں اگر بچہ رب کا پسندیدہ بندہ بن گیا تو دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور ماں باپ کے لیے بھی آخرت کا ذریعہ بن جائے گا ماشاء <قول> اللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ عبد الحبی بھائی کو انعام دوں ہم کر لیں گے ہمارا باقی تھا نا وہ آپس میں سیٹل ہو گیا ہے ٹھیک ہے عبد الحبی بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ستارے میں آئے حبیب صلی اللہ جی جناب آپ دس اسلامی بھائی ہیں کیا بات ہے اللہ ہم نے بھی کچھ دکھانا ہے ناظرین کو حضور دکھائیے گا جی یار آ کر صد اللہ تعالیٰ علی وسلم نے اپنی کس بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ہاتھ بلند کر اچھا یہ مقابلہ جو ہو رہا نہیں یہ آگے بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان ہو رہا ہے ایک منٹ میں ہر کسی سے سوال ہوگا جو سوال کا جواب غلط کسی ایک سے پوچھا جائے گا ون بائے ون سوالوں کے جواب اچھا سب سے آگے سے سٹارٹ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری بیٹی کا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جواب ان کا درست ہو گیا ہے اب یہ ہمارے دوسرے مقابلے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ اس طرف آ جائیں ادھر ہی بیٹھے اچھا جب جو غلط اچھا یہ ادھر ہی بیٹھ ادھر سے جو ہے فارغ اتریں گے یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا یعنی میں ان سے دوسرا سوال کروں گا نہیں ان سے کریں گے کریں گے پھر مکمل ہو جائیں گے پھر ان کی باری گی اچھا اچھا اچھا چلیں اب آپ کی ہی باری اشارہ کریں گے اچھا دو مرتبہ جنت خریدنے کا اعزاز کن صحابی کو حاصل ہے کوئی ایک صابی ہے جنہیں دو دفعہ جنت خریدنے کا اعزاز حاصل ہے جباب نہیں ان کا نام دلّی کرتے ہیں اس کو جی ان کو آگے بڑھیں, بڑھیں تحفہ دے کے رخصت کریں شاء اللہ ان کو توحفہ مل چکا ہے کس نماز کی آخری سب سب, سب سے افضل ہے نماز جنازہ نماز جنازہ, جنازہ وہ کون سا دن ہے جس کو بھروسہ قیامت دلن کی طرح اٹھایا جائے گا دن کا نام ہے وہ کون سا دن ہے جسے دلہن کی طرح قیامت کے روز اٹھایا جائے گا جواب نہیں آتا ج... ج... جمعہ جمعہ جمع. جواب درست ہے جی نماز عید میں کتنی تکبیر زائد ہوتی ہیں غلط جواب جی حضور معذرت آپ بھی مقابلے میں اپنا رہے جی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا ہے شریف میں داخل ہونا ہے جو باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے نام بتائیے ادھر بت کم ہے باؤنڈری بنی ہوئی ہے کون سی اشارہ بتائیں تین کس طرف ہے وہ باؤنڈری جہاں پر مزاح رحمت, مزا رحمت گر رہا ہیں جہاں مزاح احمد ہے اس با جگہ باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کا نام یاد نہیں ہے نام ذہن میں نہیں آ رہا جی کیا کہتے ہیں جو ان کا نا جواب قبول کر لیں پہنچ تو گئے جی حتیم پہنچ تو گئے ٹھیک ہے, ہے اللہ جی آگے بڑھتے ہیں جنگ خیبر میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ میں جھنڈا آتا فرمایا حضرت جواب غلط ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے ایک ایک جگہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران درمیان میں ایک جگہ پہ اس کے علاوہ جواب ان کا ایک طرح سے درست جا رہا ہے تلاوت کے دوران درمیان اور میں سورت سے پہ. پہلے ایک سو مرتبہ ایک سو چودہ تو سورت ہے اور ایک سورت کو اگر آپ کنٹینیو پڑے تو بسم اللہ شریف وہاں نہیں پڑی جائے گی اکبر بھائی یہی درست ہے توبہ میں ٹوٹل کتنی ایک سو چودہ ایک سو چودہ, ایک سو چودہ, ایک, سو چودہ ایک سو چودہ جواب آپ کا درست ہے سبحان اچھا جس نے عید کی رات قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے یہاں عیدین سے کیا مراد ہے جس نے عیدین کی رات قیام کیا جی اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے یہاں عیدین سے کیا مراد ہے دو عیدوں کے نام بتائیں عید الفطر عید الاضحی عید الفطر عید جواب آپ کا بھی درست ہے جی رمضان مبارک ہجری مہینوں میں کس نمبر پر آتا ہے نوے نمبر, نوے نمبر پر جواب درست ہے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو ایک خاتون کے نام پر ہے سور مریم سور مریم جواب ان کا بھی درست ہے کیا مراد ہے سکھائے ستہ سے کیا مراد ہے جی جلدی جواب دیجئے نہیں آتا تو منع فرما دیجیے آگے نہیں ٹھیک ہے ہدیش کی چھ مشہور کتابوں کو سیاست جی ان نئے خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے جی نام نہ آتا ہو تو منع فرما دیجیے جی یہی سوال آپ سے کرتا ہوں حضرت مریم حضرت مریم, عزت مریم رضی اللہ تعالیٰ جواب درست ہے سبحان اللہ. اچھا سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی حضرت علیہ السلام جی بتائیے حضرت علیہ السلام کیا ذمہ داری ہے ان کی روح کرنے قیمت ملک الموت علیہ السلام کو سب سے آخر میں موت آئے گی ماشاءاللہ اللہ وضو کے کتنے فرائض ہیں وضو کے چار فرائض ہے جواب ان کا بھی درست ہو گیا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق بتائیں کہ جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھا اسے کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا سو, شہید سو شہیدوں جو کا جواب درست ہو گیا حضرت جی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سل نام کیا تھا اللہ اللہ امام, بخاری امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا تھا عبد الرحمان جب آپ غلط ہو گیا معذرت اب یہاں سے جی یہی سوال آپ سے مائک مائک مائک, مائک, مائک مائک مائک میں میں آپ ادھر جی جب آپ نہ آتا ہو تو مائک آگے دے دیجئے گا تاکہ ہمارے کم وقت میں مقابلہ آگے بڑھتا رہے جی یہی سوال آپ سے محمد بن اسماعیل محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ جواب درست ہے سبحان اللہ تین اسری رہ گئے میری آواز آ رہی ہے جی بتائیے تقبیر تشریق سنائیں تقبیر تشریق نہیں آ رہا تکبیر تشریق سنائیں نماز کی چھ تقبیر تشریق اللہ, اللہ, اللہ راؤن اس راؤنڈ میں بتا دیا لبیک اللہ, اللہ, اللہ تشریق دوبارہ پوچھ رہا ہوں ये ये آخری بار, بار جلدی ہو سکتا ہے آج آپ میں پڑھی ہو نہیں آتا تو کیا کرے ہو سکتا ہے اشارہ دے سکتا ہوں میں آپ کو آپ یہاں تک پہنچے ہیں شروع میں اللہ اکبر آتا ہے اللہ دیا یہ جلدی میں چاہ رہا ہوں دونوں کے درمیان مقابلہ ہو جائے نماز سے پہلے جو عید کے لیے جاتے ہیں کچھ پڑھ کے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد جواب درست ہو گئے اب یہ دو رہ گئے سبحان اللہ اب ابھی دو کے درمیان مقابلہ ہوگا تحفہ بھی دیں توحفہ کیا ملے گا انہیں انہیں جو جیتے گے ان کو یہ فریم توحفے میں دی جائے گی نیت ایک بار پھر فریم دکھا دیجئے قریب لیا ہے امیل اسنو کے مکتب کا فریم امیر سنت کی بار گھر سے یہ فریم آیا تھا اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے اشار پوچھے جائیں گے اشار آپ کی مرضی ہے کہ پہلا مشرا پوچھے ہیں دوسرا مشرا اب ہوگا مقابلہ اشعار کا یہ مجھے ایک بات بتائیے آپ مقابلہ ان دونوں میں ہو رہا ہے جو عوام بیٹھی ہے انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے یہ خالی دس بچارے بیٹھے رہیں گے اور دیکھ رہے ہیں کہ کون جیتے گا اور درست جواب دینے پر ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے کیا کہیں گے آپ کہنا وہ تو نعرہ تیسری ہے نا جی ذکر اللہ کی نیت سے کہیں گے سبحان اللہ اس نیت سے کہیں کہ یہ ہمارے مدینہ ہال کے درو دیوار یہ گواہ بن جائیں کہ یا رب کریم یہ تیرے وہ بندے ہیں جو عید الفطر کی پہلی رات یہ فیضان مدینہ میں بیٹھ کے تیرا ذکر کرنے والے تھے چلیں اس نیے سے کہیں گے آپ سے پہلا شہر مشرا پوچھتا ہوں ایک مشرا میں بولوں گا شیر آپ پورا کریں گے ٹھیک ہے نمبرنگ کے اوپر ہم چلیں گے ٹھیک ہے کتنے شیر پوچھ رہے ہیں تیرے تو بس اے بے تنا ہی سے ہیں بری ہوں میرے شاہ کیا کہا ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے پھر ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے آپ لوگ نہیں آپ صحیح جا رہے ہیں تھوڑا سا بیچ میں ایک لفظ رہ گیا ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہ اللہ! آپ اللہ! جی! کا نام سید آفتاب علی ارے سید صاحب ہیں سید آفتاب اتاری ماشاءاللہ چلیں آپ بھی چلیں پہلا مسترا کہیے گا میں دوسرا کہہ رہا ہوں باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اس کا پہلا مصرا سرور کہوں کے مالک کو مولا سرور کہوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سبحان اللہ چلیں دوسرا مصرا میں کہہ رہا ہوں پہلا آپ کریں گے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا, کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چلے اب آپ کی باری ہے کعبہ تو دیکھ چکے کاندے کا کعبہ دیکھو ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ہاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کابے کا کعبہ دیکھو یہ مقابلہ برابر ہو گیا ماشاء اللہ سیگمنٹ اچھا چلیں اب جاب یہاں آ جائیں در آئیں اللہ اکبر اس طرف آئیں چلیں سلیم بھائی بھی ہیں اور ہمارے سید آفتاب صاحب بھی ہیں تشریف رکھیے تسلی کے ساتھ بیٹھیے کچھ پانی پییں گے آپ دونوں ہاں آپ سید باپو کو باپو پانی پلائیں گے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے کچھ کول دیں پھر میں بڑھتا ہوں آخری سیگمنٹ کی طرف کول چلائیے Assalamu Alaikum wa, wa, wa, as wa, wa My name is Muhammad Sumiat Arif from Madrassa Bina okay. like to give a mid Ahlus and all the and staff who are on the Silsala, blessings of Eid ul Fitr very happy and big Eid Mubarak may Allah Azza wa Jall give you all a long happy healthy life inshallah I would like to request Abdul Habib bhai to compose recite the famous kalam Manashok Madina السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ لاٹ آف ایپریسیشن بٹ ویری سوری ٹو سی عبد الحبیب بائی واز گون سبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی دوسری کال اب میں سلمان بھائی کے پاس بیٹھوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ رجحا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ یہ پروگرام دیکھنے کے بعد ہمیں یہ پروگرام نے ذہنی آزمائش کی یاد دلا دی ہے مگر یہ کیا یہاں تو رکن شورا حاجی عمران بھائی حبیب بھائی سے ہی سوالات کر رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہمارے حاجی ابیب بھائی جو ہر سوالات کے جواب دینے میں ماہر ہے کہ ان کے کیونکہ ان کے نظر سے ہر سوالات گزر چکے ہیں الحمد اور انشاءاللہ دیکھنا پروگرام کے آخر میں تمام تحفے وہی حاصل کریں گے الحمدللہ اور ہمارے سلمان بھائی میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ مجھے ہمیں ہم سب کو ایک پنجابی میں ناچ سنا دیں گے جزک ملا و خیرہ و عیا کو ماشاء اللہ آپ کی کا بہت بہت شکریہ عبدالحبیب بھائی آپ کے یہ حوصلہ افزائی والے کلیمات سننے سے پہلے ہی تشیف لے جا چکے ہیں دعا کر اللہ تعالی ان کے بہنوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور واقعی حاجی عبدالحبیب کو اللہ تعالی نے بڑی معلومات اور بڑے علم سے نوازا ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس جسے ہر سوال کیا جائے وہ جواب دے دے یہ نہیں ہوتا ہر, ہر علم والے سے بڑے علم والا موجود ہوتا ہے آپ اس سے کوئی بھی سوال کریں گے ضروری نہیں کہ ہر سوال کا وہ جواب بھی سواب وہ دے پائے اور بعد اوقات جواب یاد ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی اور علما جانتے ہیں کہ عدم توجہ دم علم کی دلیل نہیں ہوا کرتی اور ویسے بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو آزمایا نہیں کرتے ذہنی آزمائی سے پہلے جن سے جوابات لیے جاتے ہیں انہیں سوالات کے جوابات سکھائے جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو اس عشورت یہاں ہو رہا ہے جن کے ساتھ سوالات ہو رہے ہیں پہلے سے جوابات نہیں بتائے گئے تھے جی اور یہ پورا ایک ہم نے ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک عوامی انداز رکھا ہے وہ بھی عوامی ہے یہ بھی عوامی ہے مقصد یہ ہے کہ ہم مدنی چینل دیکھتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلواللہ صلواللہ... مدنی چینل کے ناظرین کو دکھانے کے لیے <تصفح> ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے کہ قبلہ نگران شورا کی جو ماہ رمضان مبارک میں مصروفیات رہیں ان سے پہلے کے کچھ مراحل یہ ہم آپ کو بہائنڈ دا اسکرین جو ہوتے تھے یہ آج آپ کو دکھا رہے ہیں نگران شورا کا مکتب کیسا ہے آپ غور کیجئے پہلے آپ امیجنیشن کیجئے کہ داود اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں اور داود اسلامی یہ تبری کو ہم سنت کی وہ عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے جو دنیا کے دو سو ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے اور اگر نگرانی شورا کو با مانا دیکھا جائے تو داؤد اسلامی کے تحت جتنے شعبہ جات ہیں اپراکسیمیٹلی ایک سو تین شوبہ جات ان کے بھی یہ نگران بنتے ہیں ذمہ دار بنتے ہیں نگرانی شورا کا مکسب کیسا ہے جہاں یہ بیٹھتے ہیں مشاورت کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شورا شورا کا کو دکھاتے ہیں ہم تو اس وقت ہمارا کنڈیشن ہے ہماری تھکے ہوئے ہیں بالکل صبح کے چھ بج رہے اور ہم دیکھنا چاہ رہے تھے مدنی چند کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کو بھی جب دیکھا آتے ہوئے تو صلاح ملی کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور سوچا کہ مدنی چند کے ناظرین کو دکھائیں کہ ہم تھکے ہوئے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اللہ جب گزرے تو فریش جزرتی ہے ماشاء اللہ سب الحمد اللہ فجر کے بعد کے بیان سے فارغ ہو کر آج میں چھبیس کی شریک آنے والی ہے اور آج بائیسواں روزہ ہے میں کچھ کافی ٹائم سے سوچ ہی رہا ہوں کہ بیان کی تیاری کروں تیاری کچھ چیزیں تیار کرتا رہا ہوں لیکن ابھی مکب یا <خصف> تو اس ٹائم مدنی مجھ، مشورے ہوتے ہیں آپ کو پتا یا پھر مطالعہ کرتا ہوں ابھی میں نے آج نیت کی تھی کہ ان شاء اللہ آ کر مکتب ہیں یہ واقعی سکون کا ٹائم ہے قوم فجر پر کے بیاں کے بعد تقریباً سو جاتی ہے اور آرام کرتے ہیں اس میں بیان تیاری کے لیے یکسوئی بہت ضروری ہے پھر سوئیں گے پھر اٹھیں گے زور پڑنے اثر ہے پھر اثر کے وہ مدین مذاکرہ پھر مغرب م... مثالی معاشرہ سلسلہ پھر عشا کراوی پھر سلسلہ پھر, مدی پھر, مدی پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر ملیں گے تو وہ اس طرح کا ایک ہوتا ہے نا کہ مادھے بل دیکھنا اس طرح کی باسس کی جو جس طرح کا وہ ہوتا ہے نا یہ دنیا میں مطلب اس طرح دنیاوی جو ماحول ہے اس طرح کا انوائرمنٹ یہاں نہیں ہے ابل تو یہ کہ یہ بوسس والا اسلام نے ماحول جو ہے یہ بوسس والا ماحول یہ سلسلہ ابھی تھوڑا رہنے دیتے ہیں تاکہ ہم یہاں کے اپنے معاملات کو پورے کریں کیونکہ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو سارے بارہ ہونے والے اللہ اکبر ساڑھے بارہ ہونے والے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کیسے ہیں ماما ٹھیک ہے اچھا اب ان کا مقابلہ یہ ہے کہ انہیں آپ کو اسکرین پر کچھ دکھایا جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اپشن ہوں گے اپشن ہوں گے اسکرین پر, پر چار اپشن دکھائے جائیں گے چار اشارے جی بتائیے اس پر انہوں نے جو ہے وہ شخصیت پہچانی ہے ان اشاروں کے ذریعے تو پہلے اشارے پر ان کو پانچ نمبر دیے جائیں گے اگر دوسرے اشارے پر انہوں نے جواب دے دیا تو اس پر چار نمبر دیے جائیں گے تیسرے اشارے پر اگر جواب دیا تو تین نمبر اور چوتھے اشارے پر اگر جواب دیا تو ایک نمبر دیا جائے گا اچھا چلیں پہلے کس کی باری چلے پہلے سید صاحب کی سید صاحب سے شروع کر دیں سد صاحب اسکرین پر دیکھیے جی پہلا اشارہ جی پہلے پہ کچھ جواب بن رہا ہے دوسرا بتاؤ پڑھ دیں پہلا جو اشارہ ہے جی پہلا اشارہ پڑھ دیں پہلا اشارہ تھا آپ صحبیاں ہیں نام ذہن میں آ رہا ہے کچھ غلط اگر دے لیا تو مقابلے سے باہر تو ہم کو ختم ہوشارہ دیا <قر Kat Twitter> جائے گا چلے euh <Seattle> دوسرا اشارہ دیں باپ دوسرا اشارہ دیں دوسرا اشارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی ہی والی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ تو زہرا ردی اللہ تعالیٰ تیسرا اشارہ دکھائیے نہیں انہوں نے جواب دے دیا اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے درست جواب دیا یعنی دو اشاروں میں جواب دے دیا انہوں نے دو میں جواب دے دیا جبکہ انہوں نے اگر تیسرا اشارہ یہ مانگ سکتے تھے تو انہوں نے تو سر... نام لے لیا نا جی ڈائریکٹ نام, نام لے لیا نام لے لیا جی تو یہ ایک ہی تو شیزا دینی تھی سرکار صلی اللہ جی. علیہ وسلم کی آپ نے نام تو لے لیا بابو جی تو دوسر... اب تیسرا دکھائیں آپ کو پھر اب دیکھیں کیا ہوا چلے پھر تیسرا دکھائیں تیسرا اشارہ نماز کے بعد پڑھے جانے والی خاص عمل سے نسبت ہے باپو وہی ہیں جی چوتھا دکھائیے چوتھا اشارہ بھی دکھائیں حسین کریمین کی والدہ ہیں اور ان کا جواب درود سے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے, دوسرے اشارے میں انہوں نے جواب دیا نمبر کتنے ان کے چار نمبر مل چار مل نمبر, مل نمبر ان کو مل گئے ہیں چلیں اب سلیم بھائی آپ کی باری ہے جی پہلا اشارہ کمپیوٹر بنائیں گی نا صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نا جی نام بتا سکتے ہیں دوسرا اشارہ دیں ام المومنین بھی ہیں سلیم بھائی چار نمبر لے چکے باپو حضرت رضی اللہ آپ نے فرمایا آپ نے کہا حضرت سید النا خطیت القبرا اللہ تعالی عنہ اب آپ کو میں تیسرا اشارہ دکھاؤں کیونکہ محمۃ المومن تو زیادہ تھی ایک سے زیادہ تھی ٹھیک ہے تیسرا اشارہ چلے دکھاتے ہیں دیکھیے سلیم بھائی نے جو بتایا ہے اس کے بعد ہم تیسرے اشارے کی طرف جاتے ہیں آپ کے نام کی ابتدا حرف عین سے ہوتی ہے سبحان اللہ اور چوتھا اشارہ دکھائیے آپ کے والد یار غار و یار مزار ہیں یعنی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی اس طرح یہ مقابلہ ہمارے سید آفتاب باپو جیت گئے اب آخری کا کہیں جیت گئے نا ہاں لیکن جیت گئے نا ہاں جیت باپو جیت گئے اور باپو کوئی مدنی فیس بہت بڑا تحفہ حضرت ملا ہے باپو کوئی مدنی فیس سلیم بھائی کو بھی انشاءاللہ شاء تحفہ ملے گا سبحان اللہ سلیم بھائی بہت آگے تک اللہ, اللہ باپو کو مدنی فیس تو دے دیں یہ فریم اگر باپو جلنے کو جلنے مدنی فیس اللہ کر اعلان کر دے باپو کوئی مدنی فیس انشاءاللہ شاء سن 2019 میں بارہ ماہ سن دو ہزار انیس میں ہمارے سید آفتاب باپو بارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں باپو یہ نالے نے پاک خوبصورت سی پیاری فریم آپ کی ہو گئی سبحان اللہ اللہ جاتے ہوئے یہ فریم آپ لیتے جائیے گا انشاءاللہ پہلے باپو کو آپ بیان کر دیں سلو الحبیب ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی مقابلے میں بہت آگے تک آئے ہیں سلیم بھائی کو مدینے منورہ کا جا اور غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور تب یہ متبرک پانی یہ ماشاءاللہ آپ کو تحفے میں آمین آمین ماشاءاللہ یہ یہ لیجئے اور بقیہ جو ہمارے اسلام کے مقابلے میں تھے اور ان سب کو تحفہ مل گئے علی الحبیب صلی اللہ علیہ اچھا اب چلتے ہیں ہم بزرگ کمپیوٹر کی طرف کون ہے بزرگ کمپیوٹر باپو آ جائیں گے آپ کیا جواب دیکھ کر دیں گے نہیں وہ ان کے بعد نہیں پڑتا ہے یاد کیا ہے انہوں نے آپ نہیں دیکھ رہے چلیں ٹھیک ہے چلیں باپو کو یہاں بٹھائیں اے باپو بزرگ حضرت کو یہاں بٹھائیں چلیں آپ یہاں پر <تصفح> چلیں اس سے پہلے <تصفح> کہ ہم بزرگ کمپیوٹر سے کچھ سوالات کریں ناج خان سے کلام سنتے ہیں جی ان کی مہک دل کے گنگن چلا حبیب بالکل کوچ چلائیں نومان بھائی یہ بتائیے کہ یہ کیا لائیں آپ مائک لے نومان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ یہ ان کے پاس دس خانے ہیں اور یہ بال کے اندر ان دس کے دس سوالات ہیں اچھا جو یہ نمبرنگ لکھی ہوئی ہے ون سے ٹین تک یہ اس کے اندر سوال کے ساتھ وہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو اس سوال کے درست جواب دینے پر جو نمبر اس پر لکھا ہوگا وہ ہم یہاں سے اس کا کارڈ نکالیں گے نمبر میچ کر کے اس کارڈ کے اوپر جو اس کا انعام ہوگا وہ انعام اس اسلامی بھائی کو دیا جائے گا درست جواب دینے پر تو اس میں مختلف انامات ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے بھی کہ وہ کیا کیا انامات ہیں تو پہلے یہ کر لیں یا پہلے بزرگ کمپیوٹر کر لیں جیسے آپ کو کنفرم ہے چلیں چلے یہ پہلے چلا لیتے چلے چلے یہ انعامات دیکھیے ایک بار پھر دکھائے ماشاء اللہ شرات الجین شراۃ الجین کا پورا سیٹ ہاں ماشاء اللہ چلیں اب اس میں کس کو موقع دیں تو یہ تو لے کے گھومنا پڑے گا چلیں آپ نکالیں چھ نمبر ہے جی مزار شریف پر حاضری کے وقت چھ نمبر کا سوال ہے یہ بذات شریف پر حاضری کے وقت قدموں کی طرف سے حاضر ہو کر کتنے ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے بتائیے جواب ہے اس کا کم از کم دو ہاتھ دو گز کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے صحیح جواب دیں صحیح بتا رہے ہیں آپ یہ جی صحیح جواب میرا یہی ہے کہ دو گز کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے دو گز بنتا ہے دو گز بنتا ہے جی یہ تو جی ہی کہیں گے جواب کچھ اور لکھا ہے بنے گا چار ہاتھ دو گز بنتا ہے اگر چار ہاتھ دو گس بنتا ہے تو ان کا جواب درست ہو جائے گا یہ بتا رہے ہیں کہ چار ہاتھ دو گز بنتا ہے اور زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ چار ہاتھ دو گز بنتا ہے تو ان کا جواب بھی درست ہو گیا سبحان اللہ آئیے اب آگے چھ نمبر خود نکالیں نکالیے آپ نکال لیں جناب ان کا توفہ ہے فیضان سنت نیکی کی دعوت جیبت کی تباہ کاریاں تین کتابیں ان کو تحفے میں دی جائیں گی سبحان اللہ, سبحان اللہ اللہ, اللہ. جی تحفہ قبول کیجیے جی میرے ہاتھ سے لے لیجیے حضور آمین دوسرے جی باپو جی جی وہ ادھر سے ان کو آنر کریں پرچی نکال چکے ہیں یہ پیرے اکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد اور ان کے نام بتائیں نمبر کیا ہے پرچی کا نمبر ایک ایک نمبر ہے پیارے اکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد اور نام بتائیں پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی تعداد چار اور ان کے نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کلتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ حضرت چاروں نام انہوں نے درست بتا دیئے ہے تعداد بھی درست بتا دی ہے اب یہ آگے آئیں گے ایک نمبر کی طرف دیکھیں گے کہ ان کا عام کیا ہے یہ ہے ہمارا سوال جواب اور نامات کا انداز ماشاءاللہ اللہ آپ کا نام کیس محمود اتاری کہاں سے ہیں گجرا والا سے آئے ہیں اور اتقاف کیا یہاں رمضان ایک ماہ ماشاء اللہ پورے ایک ماہ کے انتخاب بھی کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کو بار شریعت کا سیٹ جائے ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ سلو حبیب صلی اللہ ہوتا محمد جی کو رشتہ بھائی ہمارے پرچی کا جی اب وہ باپو تھوڑا سا وہ یہ آنر نہیں ہو رہا ان کی پرچیے ڈائریکٹ اب ڈائریکٹ ڈائریکٹ ترکیب ہو رہی ہے ان کو آنر کریں جی دیکھے باپو کیا کہہ رہے ہیں نمبر نو جی نمبر نو وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں کہ خوفے خدا میں بکثرت دوڑنے کی سبب ان کا لقب ہی ان کا نام ہو گیا جی کون ہے مشکل ہو گیا چلیں دوسری طرف جائیں غلط ایسا یہ نام نہیں ہے کیمرہ مین فالو کریں کیمرامین فالو کریں سلام کیا کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ, علیہ السلام جواب ان کا درست ہے آئیے نو نمبر میں دیکھیے گا آپ کے لیے کیا تحفہ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فیضان سنت نہیں ہے کوئی اور کتاب ان کو دے دیں آ پیس توفے میں دے دیں ماشاء اللہ چلے کسی اور کا کچھ اور توفے میں دے دیں ہاں ماشاء مدینے کی تصویر دے دیں جو تحفہ آپ کو باپو دے رہے ہیں آپ اس سے قبول فرمائیے اور دعا سے بھی سے رہیے گا آپ آئیے حضور آپ کا یہ ادھر ہے نہیں یہ ان کا نہیں ہے ہاں آپ کا نو نمبر آپ تو دیکھیے کہ آپ کا تحفہ کون سا ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد نو نمبر میں ارے آپ ہی نے دیکھ لیا چلے بھائی انہوں نے دیکھ لیا تفصیل سلاد جینان کا پورا سیٹ میں دیا جائے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اضور لیجیے تفصیل سلاۃ جینان کا پورا سیٹ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے چلیں ایک اور جی دکھائیے باپو کو باپو جی کو, جی کو دکھائیں باپو کو آنر کریں چلے جی نکالے جیب آئیے پرچی کا نمبر پرچی نمبر پانچ ہے پرچی اح اح کا نمبر پانچ ہے حدیث اح پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا جی حدیث پاک میں کس سورت کو ہر فرض کے لیے شفا کہا گیا جواب دیجیے سوریہ فل کو سوریہ راست ہائے ہائے السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مائک ہمارے ہاتھ میں رہنے دے کوئی عرج نہیں ہے سورہ فاتیا سوریہ فاتیا کو سور شفا بھی کہتے ہیں جواب ان کا درست ہے صبح سوریہ ہر مرض کے لیے شفا آگے آئیے اور پانچ نمبر میں دیکھیے کہ آپ کے لیے کیا تحفہ ہے جو مینان سے بیٹھے گا نا مینان سے پانچ نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر پانچ نمبر ہاں جی مدین منو کی طرف ماشاء اللہ ماہ نامہ فیدان مدینہ کا کارڈ ان کو توحفے میں دیا جائے گا یہ بارہ ماہ والے کارڈ ہیں جی ماشاء یہ بارہ ماہ والے کارڈ ہیں یہ کارڈ دکھائیں اور مقتط المدینہ سے ماہ نامہ فیضان مدینہ حاصل کرتے رہیے ان کو ماشاء یہ کارڈ توحفے میں دیا جا رہا ہے تلے مدنی منے سے چلوائی جا رہی ہے نمبر آٹھ نمبر آٹھ جی سوال پڑھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کی شہادت کس مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی جی بتائیے پندرہ شاون نہیں آپ کو نہیں مدنی منڈوں میں مدنی منڈوں میں آپ کو نہیں نہیں سوال کے جواب دیں جس کی باری نہیں جی باری نہیں رمضان مبارک اکیس رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہوئی تاریخ اکیس تھی مہینہ رمضان مبارک کا تھا آئیے دیکھیے آپ کے لیے کون سا تحفہ ہے کون کا اچھا جن کا کارڈ یہ تھا یہ آپ تو یہ دکھا کر اکبر بھائی کی ترقی بنا دیجیے گا کارڈ ابھی یہاں موجود نہیں ہے ٹھیک اللہ جی آپ کا تو وہ تھا نا آٹھ نمبر دیکھیں آٹ نمبر کہاں ہیں جی بتائیے اچھا ماشاءاللہ ان کے کار میں جو نکلا ہے وہ یہ ہے دعا اللہ تعالیٰ کو مدینے کی حاضری فرمائے فرمایامین دعا ہے ایک خالی تھا ایک میں کوئی تحفہ نہیں تھا اور ان کو مدینے کی دعا ملی ہے ماشاءاللہ اللہ اور میری خواہش ہے کہ ان کو, اللہ اللہ ما ان کو مدینے کی تسبی بھی ملنی ہے ماشاء اللہ ماشاءاللہ اللہ ان کو مدینے کی تسبی بھی دیں اور ان کو مدینے کے چاکلیٹ بھی دیں علی الحبیب سلاللہو سلاللہو اللہ تعالی محمد کچھ کالس لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اللہ بزرگ کمپیوٹر سے سوالات کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے بھی کچھ سوالات کروں گا جو ہمارے اسٹائم پر موجود ہیں تحفے کافی پڑے ہوئے آپ کو دینے ہیں ایک ایک سوال پر تحفہ دیتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ جی خان اتاری کر رہا ہوں بلوچستان سوئٹرلینڈ سے کی بارگاہ میں ہے آج عبد الحبیب اطاری ہر وقت دوسروں سے سوال کرتے رہتے ہیں ذہنی ازمش میں آپ کی بارگاہ میں عرض ہے آپ کوئی حاجی عبد سے ایک سوال کریں ذہنی ازمش جی کر چکے ہیں آپ کی کال شاید پہلے آ تھی ہم کام کر چکے تھے آپ کی کال جب ہوئی ہے تو تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اسلام آباد عرض ہے کہ جس سوال کا کول کا موقع نہ ہو وہ کول نہ چلائی جائے کیا بات ہے ماشاء جی ابھی وہ ذرا کال ڈھونڈیں گے نا جی کس کا موقع ہے کس کا موقع نہیں ہے کون تو پھر میں تحفے بانٹ دو سارے پھر کیا اتنے سارے تحفے پڑھے اتنے سارے اسلامی آئے کچھ نہ کچھ تو لے کر ہر ایک کو جانا چاہیے سبحان اللہ کالس کچھ لے لیتے ہیں چلے کال چلے کچھ ہمیں آپ کو موتقف ان کے تاثرات سناتے ہیں مدینہ مدینہ جی ذرا دیکھیے پچھلے سال میں نے پچاس روپے روز پر اس احتکاب کے لیے بی ڈالی جو کہ الحمدللہ پرسوں مجھے حاصل ہوئی اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے کر کے اور ان سے اجازت طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اللہ پاک نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آج پوری کر دی میرا نام وسیم خالد ہے میں حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں کام میں کرتا ہوں خیات یعنی درجی کا اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے لیکن الحمد اللہ بہت عرصے سے کوشش کی کہ پاکستان میں آؤں اور میں اپنے پاپا کے پاس احتقاب کے لیے آؤں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں مجھے آسرا مل گیا میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک خاص احسان ہے میرے پاپا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 ایڈیٹ ہوں ہائی کورٹ کا لیکن میں نے اتنا کچھ صبح کے بیان سے لیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی اولاد سے تھوڑا دور تھا اب ان اس گیپ کو ختم کروں گا اس بیان کے بعد اور باپا کو کما پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی ان شاء اللہ کما بنوں گا ماشاء باپا ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں ان کی وجہ سے ہی آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کی محنتوں سے دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے کہاں سے لے کر کہاں اور ہم کیا کر رہے ہیں نکم میں موری دے ایک گھنٹوں بیٹھ گئے بالوں میں کوئی پوچھتا نہیں آج عمران کا بیان ہے یقین کرے ہمیں کاروبار گھر سب کچھ بھول جاتے ہیں گیارہ مہینے جو گزر جاتے ہیں رمضان کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے میں فیضان مدینہ جاؤں پہلے بہت گندی زندگی تھی ہماری میری میں خود میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چرس چھوڑ دیے یہاں پہ آگے ٹھیک ہے نا فرما بردار نہیں تھا اکلوتا بیٹا ہوں ماں باپ کا میں نے وہ ساری دل میں عہد کر لیا کہ اندہ کے لیے میں کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے والدین سے لڑوں گا نہیں اور ان تعالی اللہ تعالیٰ جاتے ہی ماں, کے ماں اور باپ کے پاؤں پکڑوں گا ان سے معافی مانگوں گا معافی مانگ کے پھر اپنی زندگی اگلی بسر کریں گے اللہ پہلے جو ہو چکا اس کی میں توبہ کرتا ہوں داڑھی بھی بڑھا لوں گا سنت کے مطابق ایک مٹھی انشاءاللہ ان سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا اپنے ماں باپ سے ماں باپ میرے کو بہت سمجھاتے تھے میں ان کو نہیں سمجھ پاتا تھا اور میں جن جن کا میرے دل دکھایا نا میں ان سے آج ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں امی اب ابو مجھے معاف کرتے میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور خاص تو میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا اپنی امی سے ناراض ہو گیا جانتا ہے میں باتہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا ان کے پیر پکڑوں گا معافی مانگوں گا اپنے پبو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگا تو وہ مجھ سے گسا ہوئے تھے ان سے بات نہیں کر رہا تھا مگر غلطی میری تھی مجھے احساس ہوا ان شاء اللہ اب نہیں کروں گا صحیح بات بول رہے تھے سگریٹ وغیرہ کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان ہی ہے الٹا سگریٹ وغیرہ کا ان اب سگریٹ لوں گا زندگی میں ان دوستوں سے ہی بچوں گا چپاتے دور رہوں گا معافی مانگ کے اپنے ماں باپ جب میں نے سگریٹ پیے میں پولیس میں ہوں میں خود شرابی تھا لیکن آج جو مجھے احساس ہوا اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں میرے ہاتھوں میں نکل گئے تو میں بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا لیکن آج سچی توبہ کی آج کے بعد نہیں پیوں گا میں نے آج سچی دل سے توبہ کی اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ کی, کیا میرے دل سے گزری ہے کل میں نے ایک گلدستہ دیکھا بہن اور بھائی کے بارے میں تو میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا مجھے اپنی تاریخ جو گناہ میرے کر کے آیا تھا نا جو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو صرف کا باپ کا پیار پانے کے لیے اس کو بالکل جان سے مار دیا لیکن اس نے بھی کیا پایا ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے میں اپنے سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا سر کی نواز تک میں روتا رہا مجھے نہیں پتا تھا باپ کہ آج میری افتاری تاری ہوگی مجھے ایک بھائی نے مجھے بیٹا آج پاپا کے ساتھ اب ہے اور اس سے جب میں گیا تو پاپا کا دستیا مبارک مجھ سے کچھ ہو گیا میرے ہاتھ سے آج اس طرح جاری ہوگا پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پاپا جی بس میں کیا بتاؤں میں بہت گرا گھر تھا میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ اس طرح نہیں بتانا آج رکھ کے جائے گا پاپا جی کی سبھی سرما گئے اللہ یا اللہ جس کا رمضان میں خوب دل لگا ہوا سڑک گھر جا کے نمازی میں آ کے اللہ ہو کر کے میں اپنے سسٹر سے معافی مانگوں گا میں ہو سکتا ہوں میری سسٹر دیکھ بھی رہی ہوں پلیز مجھے معاف کر دینا میں آپ کے والے کے میری بڑی بہن ہے میں سب سے چھوٹا ہوں اللہ تعالیٰ کا ماپ بھائی جی. یہ میرے مدنی جلد کے ناظرین داود اسٹامی کے مدنی ماحول کی بہار ہے اور بالکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں احتکاف کرنے کی مدنی بہار ہے شیخ طریکت امیسنت کے مدنی پھول سننے کی مدنی بہار ہے قبیہ نگان شراء کے بیانات سننے کی مدنی بہار ہے لت بار ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے اور داوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتقاف کرنے والے یہ صرف عام لوگ نہیں ہوتے یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ نہیں ہوتے الحمدللہ للہ اسلامی بھائی اور زندگی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی الحمدللہ یہاں احتکاف بھی کرتے ہیں کچھ ہمارے پاس ہیں کے تاثرات بھی ہیں آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں ایک ڈینٹسٹ ہوں بائی پروفیشن اس سے پہلے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہا لیکن اعتقاف کا جو معاملہ رہا اس کے اندر بہت سی چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملی رمضان سے پہلے بہت دفعہ گزارے بہت جگہوں پہ گزارے لیکن یہاں جو احتکاف کا مزہ آیا جو لطف داعود اسلامی کے ماحول میں ہے جو مزہ ہے وہ غالباً میں نے اور کہیں نہیں پایا امیر علیہ سنت جن کی صحبت ہی ہمارے لیے بہت ہے ان کا فیض ان کا علم جس کی وجہ سے ہماری اپنی نماز کی غلطیاں روزوں کی غلطیاں ان سب کی اصلاح ہوتی رہی بہت ہی اچھا ماحول اسلامی بھائیوں کی طرف سے ملا بہت اچھے طریقے سے بالکل ایک گھر والوں کی طرح رکھا اور یہاں کا ماحول بہت ہی بس کیا کہیں کہ مدینہ مدینہ ہی ہے اور واقعی یہاں پہ فضانے مدینہ کے اندر مدینہ کا ہی فضان ہے جو اس طریقے سے یہاں پہ فیض بڑھتا ہے مدنی مذاکروں کے اندر باپا کے ساتھ بیٹھ کے وہ وہ باتیں سیکھی ہیں جس کا غالباً پہلے علم بھی نہیں تھا بہت سے ایسے معاملات تھے جن کے اندر ایسا لگا کہ بہت آسان سے معاملے ہیں بہت ہی ایزی گوئنگ ہیں لیکن جب ان کی شرح معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ بہت ہی سینسٹو معاملات تھے یہاں تک کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہم لوگ اکثر دو صحباب میں بیٹھ کے کر لیتے تھے ان اللہ یہ نیت بھی کی ہے باپا کے ساتھ اب کے انشاء اللہ ایسی صحبت ہی بچیں گے اور ان اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے باپا نے مسواک کے بارے میں بتایا کافی زیادہ ایک انٹروڈکشن ملا مسواک کے بارے میں ذہن بنا مسواک کرنے کا ریگولرلی اور اب ان اللہ نیت بھی کی ہے کہ مسواک ساتھ رکھیں گے اپنے اور انشاء اللہ تعالیٰ جس طریقے سے سنت پہ بتایا گیا ہے اور سنت طریقہ ہے اس حساب سے مسواق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازل نگران شورا کے بہت ہی اہم حصہ ہے آ, ان کے بیانات کے اندر وہ تاثیر ہے کہ آ, دل میں اترتی ہے بات کچھ مسنون دعائیں تھیں جس کے اندر کچھ تلفظ تھی غلطیاں تھیں اس کا بھی الحمد ذہن ملا یہاں پہ اور انشاءاللہ تعالیٰ اب امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہ سیدھے رستے پہ چلیں گے ان شاء اور افطار فضانے مدینہ کے اندر مدینہ مدینہ ہے. عزت ملی اتنی عزت ملی کہ کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ شاید پتا نہیں میں اس کا لائف ہوں بھی کہ نہیں مدنی ماحول سے جتنا ہو سکا وابستہ رہنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ اضرا میرا نام ڈاکٹر افتخار احمد میں ای این ٹی ڈاکٹر ہوں اور الحمد للہ میں نائنٹی ایٹ سے دعوت اسلامی سے وابستہ اول میں عمرے گیا اور وہاں پر ریاض الجنہ میں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس دفعہ ان شاء اللہ تعالی فیضان مدینہ میں آخری اشرے کا اتقاب کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھایا مدنی چینل پہ مختلف جو آتے ہیں پروگرام خاص طور پر مدنی مذاکرہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی ہوتا ہے شروع سے ہی دعوت اسلامی سے وابستہ اور امیر علیہسند کی تقریریں سننا بیان سننا اس کے علاوہ جو ہے آ, پروگراموں میں آنا ہر جمعرات کو آنا اور آ, بہت ساری باتیں خود بھی سیکھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں باقی جو میرے ساتھ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو الحمدللہ باقی ڈاکٹرز بھی میرے ساتھ آئے نگرانی شورا جو ہے جو بیان فرماتے ہیں اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے وہ مدنی حلقوں میں سب سے مین چیز جو ہم نے سیکھی ڈسپلن کھانا کھانے کا طریقہ کار جو رائٹ طریقہ کار ہے وہ سکھانا آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی کالج میں جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں کہیں بھی جائیں تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی آپ نے نماز کس طرح پڑھنی آپ اسلامی بھائیوں کے تأثرات دیکھ رہے تھے اچھا ایک سلسلہ اور ہے ہمارا یہ ہے مدنی منیوں کے لیے ذرا دکھائیے مدنی منیوں کے لیے ہے چھٹی ہو جائے گی باپو کون کون مدنی منیاں ہوں گی یہ عمر کتنی چھ تین اسکیچ ہیں چھ سن اس میں تو ہو گیا نا عمر کتنی ہے رنگ بھرنے ہیں اور انشاءاللہ باپو ہمارے جو ہیں انتخاب بھی مدنی منی خود کریں گی درست رنگ کا انتخاب بھی مدنی منی خود کرنے کی کوشش کروں گا کون سا غلط کس میں ہوگا اچھا چلے نعمان بھائی پوچھیں رہے دو مدنی منیاں ہیں آپ کا نام کیا ہے منینا نام عمر کتنی ہے چھ سال اور ایک یہ مدنی مدنی ہے آپ کا نام ہدرا فاطمہ عمر کتنی ہے چھ سال کہاں سے آئی ہیں آپ ہند اچھا ہند سے آئی ہیں ماشاء اللہ وہاں پہ کہاں پڑتی ہیں آپ دار المدینہ دارول دارالدینہ میں پڑھتی ہیں ایک ہند کی ایک باب المدینہ چلے جی اب کیا کرنا بابو اب یہ بتائیے یہ کیا چیز ہے کون بتائے گا کون بتائے گا آپ دونوں میں سے مدینہ ان سے پوچھے ہیں مکہ یہ مکہ شریف ہے یہ کیا ہے مکہ مکہ بہ کابت مکے میں ہوتا ہے مکے میں یہ ہوتے ہیں اچھا اور پوچھے ہیں جی یہ کیا ہے مدینہ مدینہ آپ بتائیے مدینہ یہ کچھ اور ہے اس میں مدینہ کا فیضان ہے یہ کیسے کلر کریں گے دیکھیں نہیں تو ان کو کلر بتا دیا کلر بتا دیا جو اچھا کلر بھرے گا جلدی بھرے گا ان کو یہ تین ہم کر لیتے ہیں ایک کیونکہ دیر بھی کافی لگ جائے گی نا اگر تین میں دیکھا یہ اس کو رہنے دیتے ٹھیک ہے یہ دو کر لیں دو اور بلا لیتے نا چار کر لیں چلے باپو آپ مقابلے کی تیاری کرائیں میں ان شاء اللہ چلتا ہوں اسلام بھائیوں کی طرف بہت چلیے نہیں بولا چلو باپو دینے اچھا مقابلہ کیا ہے یہ ذرا دیکھیے میں جو ارض کرنے جا رہا ہوں دیکھیے صرف ہاتھ اٹھانے ہر سوال پر ایک توحفہ ہے میرے پاس دس سوال ہیں جس سے پہلے سوال کا جواب دے دیا اسی سے میں دوسرا کر لوں گا دوسرے کا بھی صحیح دے دیا تیسرا بھی اسی سے کر لیں گے آپ کو ایک ہی وقت میں دس توحفے لینے کا موقع مل رہا ہے باپو چلیں دس توفے دس توحفے آ گئے ٹھیک ہے ٹرین ہی اس کے اندر توحفے ہیں کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں ان سے پوچھے میں نے ہاں سے پوچھو دس ایک دیکھیں زین بنا کر رکھے ایک ساتھ دس سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے دس سوالات کے جوابات دینے, دینے, دینے ہیں جی ادھر رہ گئے چلیں آپ تو وہی ہیں نا آج آپ کی خود دوم دھام ہوئی ہوگی مدنی چینل پر ماشاءاللہ چلیں آپ مائک آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو توحفہ دو دو بھائی ان کو تو توحفہ دو ان کو چلو عیدی تحفے میں ملے گی یہ آپ کو ملی عیدی تحفے میں ٹھیک ہے ماں چلے پہلا سوال دس سوالات آپ آپ کروں گا آپ جباب دیتے رہیے میں سوال کرتا رہوں گا ٹھیک ہے سوال بڑھتے جائیں گے توحفہ بھی بڑھتا جائے گا اچھا چلو باپو جو اتنا فرمائیں پہلا سوال سب سے پہلے حسد کس نے کیا شیتانہ دوسرا سوال آقا صلی اللہ تعالی علیہ والد وسلم ربی الاول کی کس تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے بارہ ربی بارہ ربی الاولے مدینہ, مدینہ تیسرا سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم کے والد کا نام بتائیں عبداللہ اللہ تیسرا چوتھا سوال ماش تشوی مدینہ چوتھا سوال حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت بتائیں کنیت نہیں آتا مائک مجھے واپس لوٹائیں दे दे दे दे آپ کو دس انعامات جیتنے کا موقع ملا تھا لیکن چلیں آپ نے چند انعام جیتے ہیں چلیں اب آپ آگے ہیں تو باری بھی آ جائے گی جو آگے آتے ہیں ہمت کرتے ہیں تو ان کی باری بھی آتی ہے چلیں سعیدہ صدیقی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو بکر جی ایک ساتھ دس سوالات کے جوابات ایک ساتھ دس سوالات کے جوابات دس کے دس توحفے جی چلیں آپ بڑی حسد بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں آپ بھی آ جائیں مائک لیں ایک ساتھ حضرت سعید صدیق کے اکبر چلے اب دوسرے میں چلتا ہوں اصلاد و من النوم کون سی اذان میں پڑتے ہیں فجر توحفہ مسباک شریف کی لمبائی زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے ایک بالش ایک بالش سحان اللہ تیسرا سوال سیدنا عمر سعید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں ابو حفص ابو حفظ, عبو حفظ ماشاءاللہ تیسرا سو... چوتھا سوبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف کہاں واقع ہے حضرت عیسا ای... علیہ السلام یہ... بعد میں آئیں گے مزاج مزار... با... نہیں جواب پراپر دیں جواب کیا بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود جواب کیا بنے گا من... ابھی آسمان یہاں پوچھا یہ جا آپ کو آسمان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزار شریف کہاں واقع ہے آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں ابھی آپ کی وفات ظاہری نہیں ہوئی جی ماشاء یہ ایک اور توحفہ لیجیے پانچواں سوال مسوا کرنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا ہے سنت سنت ہے ماشاء اللہ چھٹا سوال مالکیوں کے پیشوا کون ہیں ان کا نام حضرت امام آزم اب مالکیوں کے امام مالک امام, امام مالک ربی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ساتواں سوال اروس القرآن قرآن پاک کی کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ رحمان, سور رحمان کو کہا جاتا ہے آٹھواں سوال قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کون سی ہے سورہ بقرہ ماشاءاللہ اللہ نواں سوال کون کون سے پانی کو کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں وضو کا بچا ہوا اور اب سمجھ وضو کا بچا ہوا پانی اور آب زمزم ماشاء اللہ گلاف کعبہ شریف کے مبارک دھا کے تحفے میں دسواں سوال اس طرح یہ پورے کی پوری جتنے تحفے تھے سارے جیت جائیں گے اگر اس کا بھی جواب دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں عیسی, <تصفح> عیسی علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیں مشہور نام ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نام ماشاءاللہ اللہ انہیں تو جننا یعنی ریاض جننا کے قالین کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے ماشاءاللہ اللہ دس کے دس سوالات کے درست جوابات بھی دے دیے اور انہیں دس روپے ای ڈی بھی تحفے میں دی جائے گی ماشاءاللہ ما اللہ ماشاء مائک بھی دے دیں چلیں ماشاءاللہ اللہ سلو وال حبیب دیکھیں مدری چینل کے ناظرین اور میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی مقابلے بھی ہیں سوالات بھی ہیں مگر ٹائم نہیں ہے ایک بج گیا ایک بج گیا ہے نگرانی تیار ہے لبھے شرام تیار ہیں آپ تیار ہیں تو کہاں جانا ہے مدین ہے چلیں یہ مدنی منیا تیار ہے ان کا مقابلہ شروع ایک ہے ان کا تعارف جو ہے تعداد دی بڑھ گئی ہے جی نام بتانا ہے زور سے ٹھیک ہے جو زور سے بتائے گا اس کو ہم کھجر کھجر مدینہ پیش کریں گے جو زور سے اپنا نام بتائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے بتانا ہے مدنی چینل کے ناظرین جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کس نے زور سے اپنا نام بتایا اس کو بھی توفہ ملے گا جو زور سے نام بتائے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں پوری جان سے طاقت کے ٹھیک ہے کا نام اتاریا اتاریا جی ان کی آواز سنی لی آپ نے اب ایک اور سدرا فاطمہ سدرابی کی بھی آواز سنی آپ نے جی مہین فاطمہ مہین فاطمہ کی چھوٹی سی آواز ہے بڑی کیجیے آواز بھائی آپ کا نام اروج اروج گلا بیٹھا ہے اروج کا جی چلے جی یہ ایک اور پیاری سی مدنی منی ہے سمیا سمیا نہیں سمیا سمیا ماشاء اللہ یہ ایک اور جی کس کی آواز چلے کنی زیادہ جی بھائی کنی زار کو توحفہ دیا جائے سلے ان کا مقابلہ شروع کر رہے ہیں باپو چلے جی آپ کو جو پتا نا کہاں کہاں کون سا کلر ہوگا چلے جی یہ رنگ بھریں گے جو اچھا کلر بھرے گا اس کو ہم توفہ پیش کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ سب کو ہی مل جائے یہ باپونی تار کا توفا کنی زخار کا ایک اور یہ مقابلہ دیکھتے کی پر باپو باپ توحفے لبھے پہلے باپو شریف کی طرف گیٹ میں باپو ہیں چلیے ایک ایک کر کے میں سوال پوچھتا جا رہا ہوں باپ سوال اٹھا لے بس توفے بس دے دیں دو باپو جتنا بانٹو گے ان اتنا بڑھے گا تصویرات بھی ڈال دو کوئی خالی نہیں جائے میری نیت جہاں پہ دیکھ خالی نہ ہے دیکھیں جس سے توحفہ لے لیا ہے نا وہ ہاتھ نہ اٹھائے میرا مشورہ ہے جس سے توحفہ لے لیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے باپو نالے نے پاک بھی لے لیں بڑے والے نالے نے پاک بڑے والے نالے نے پاک, نالے نے پاک بھی لے لیں ٹھیک ہے اب کو ایک ایک توحفہ ملتا چلا جائے گا جس سے توحفہ نہیں لیا صرف وہی ہاتھ اٹھائیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جو سورج پلٹایا تھا وہ کون سی نماز تھی اثر کی نماز تھی انہیں نالا نے پاک تحفے میں ماشاءاللہ اللہ کتاب احالعلوم کے مصطدف کا نام بتائیں کس نے لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے انہیں دو دو تحفے مل رہے ہیں باپو کہتا ہے باپو جس کو چاہے جتنا چاہے دے ہیں یہ شان ہے سیدزادوں کی سرکار کا علم کیا ہوگا ہاں یہ تو مطلب ان کے نانا جان کا علم کیا ہوگا ماشاءاللہ اللہ ان صحابی کا نام بتائیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وداعت کس شہر میں ہوئی مکہ شریف میں مکہ شریف میں ہوئی ان کو بھی توفاف ملے گا ماشاءاللہ اللہ جلدی بتائیں کعب مشرفہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے حکم سے پہلے مسلمان کس سمت منہ کر کے نماز پڑھتے تھے ماشاءاللہ ماشاء اللہ جلدی بتائیں بیت المقدس, بیت المقدس، انہیں بھی توحفہ دیجیے حضرت سعید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر واقع ہے جی کون جواب دے گا جی عبد الستار بھائی مدینہ شریف مدینہ شریف میں کہاں اوہد پار کے پاس ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی دیجیے جی مگر ہے وہ مدین مناور منعب... ابھی مدین منورہ میں داخل ہوا پہلے مدین منورہ سے باہر باہر تھا جی انسان کو آدمی کیوں کہتے ہیں جلدی جس کو تحفہ نہیں ملا وہ دے جی مدنی منا کی وہ عزر آدم کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ سلام کے اولاد ہیں یعنی اولاد آدم ہونے کی وجہ سے آدمی کہا جاتا ہے چاہے زمزم سے کیا مراد ہے بزرگ اسلامی بھائی چلیں پیچھے سے آواز آئیے اس وقت چائے زمزم سے کیا مراد ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابائی زمزم سے مراد زمزم کا پانی چاہے زمزم سے مراد زمزم کا پانی آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ بتا دیں زمزم کا کنواں زمزم کا کنواں ان کو بھی تحفہ دے دیجیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہائے ایک اور پوچھو مطاف کس کو کہتے ہیں مطاف مطاف وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبار جی جگہ, جگہ, جگہ تواف کیا جاتے اسے مطاف کہتے ہیں انہیں بھی توحفہ دے دیجیے جلدی مدری منوں سے سوال کرنے جا رہا ہوں تیاری ہے ابو جہل کو قتل کرنے والے جاں بازوں کا نام بتائیں توحفہ کس کو نہیں ملا نہیں ملا محبض معاذ و محبض رضی اللہ تعالیٰ نما ما ماشاء اللہ ان کو بھی تحفہ مل گیا جلدی خلفا راشدین میں سے کن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دیتا تھا فروخی عزت عمر فروخ نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ جلدی سے روزہ الجنہ کس سے کہتے ہیں روز الجنہ کس سے کہتے ہیں آپ کو توحفہ مل گیا نہیں ملا جنت جنت کی کیا انہیں بھی توحفہ دے دیجیے بابو سبحان اللہ کس سورت کی بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی آپ کو تحفہ مل گیا جنہیں توحفہ مل گیا وہ ہاتھ نہ اٹھائیں آپ کو تحفہ مل گیا ہے جنہیں تحفہ مل گیا وہ ہاتھ نہ اٹھائیں جیبا توبہ توحفہ بابو انہیں توحفہ دے دیجئے ماشاءاللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اچھا یہ کہاں تک پہنچا مقابلہ ہو رہا ہے ابھی چلیں ٹھیک ہے جاری ہے خصوصی ٹائم ایجا سوال کس مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنائے کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر پڑھنے کی دعا سنائے یہ نہیں اشاروں میں نہیں ہو سکے گا چلیں قیامت کے دن بندے کے احمد میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا کس چیز کا سوال ہوگا تین توحفے دیں گے جواب دینے والے کو خصوص اسلام بھائی صرف خصوصیلام بھائی جی قیامت کے روز بندے کے احمد میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا جواب نہیں دے پا رہے میرے بزرگ اسلام بھائی جواب کون دے گا جی آپ بتائیں Hello. قیامت کے روز بندے کے احمد میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا نماز کا نماز کا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ میں نماز کی پابندی عطا فرمائے نیت کر لیجئے کوئی نماز قزا نہیں ہوگی کوئی نماز قزا نہیں ہوگی کوئی نماز فضا نہیں ہوگی بڑی, خوب بڑی مشہور حدیث ہے عربی پڑھوں گا ترجمہ بتانا پڑے گا ان نمل بالنیات و بن جی ایک نہیں ربے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے جب آپ ان کا بھی درست ہو گیا وہ کون صرف ہاتھ اٹھائیں گے وہ کون سی صورت ہے جسے تیاہی قرآن سمجھا جاتا ہے جی کل ہو سور خلاف ان کو بھی توحفہ مل گیا ماشاءاللہ اللہ چلیں سوالات بھی ہیں توحفے بھی ہیں قرآن پاک میں مبارک درد کس درد کو کہا کرتے ہیں کس کس درد کو کہا جاتا ہے آپ کو تحفہ ملا ہے نہیں ملا زیتون انہیں بھی توحفہ دے دیجئے سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئی کس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئے آپ بتائیے سورک ان کو بھی توحفہ دے دیجئے ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ تحفے بھی جا رہے ہیں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے فیضان مدری, مدری مذاکرہ مدری مذاکرے میں شرکت کرتے رہے ہیں مدری چینل دیکھتے رہے ان خوب کو برکتیں ملیں گی توبہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں جی جی نا توفہ نہیں ملا وہ ہاتھ اٹھائیں نہیں ملا کون سے انہیں ایک توحفہ دے دیں پانی جی توبہ کے کتنے اور کون سے ارکان ہیں آپ کو موقع مل گیا جس کو موقع بھی نہ ملا ہونا نہیں ملا اپنے گنا پر نادی ہونا اور نہ کرنے کا تین ہے دو کیا ہے پہلا پہلا اپنے گنا پر ندامت لدامت ہونا اور اس پر نہ کرنے کا عید کرنازم ترک اور میں بتا دیتا ہوں اطلاع جرم ان کو تحفہ دے دے تین ارکان ہے ٹھیک ہے انہیں توحفہ نہیں ملا آپ کو کیوں تحفہ نہیں ملا ارے مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ اداک اچھا چلے میں آپ کو توحفہ دیتا ہوں ایک سوال کا جواب دے دیں ٹھیک ایک سوال کا جواب دیں گے دیں گے آپ کے پیر صاحب کا نام کیا ہے پیر صاحب کو کیا کہتے ہیں مرشید کو کیا کہتے ہیں بتائیں بتائیں ہاں ہاں صحیح جلدی جلدی باپا کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ انہیں توحفہ دیا جائے گا ماشاءاللہ یہ نہیں بس سلو کان میں بتایا تھا میں آداد نہیں ہوگا جس کا پیر یا گوشت کنیز اختار کا کام ہو گیا چلیں جناب کنیز اختیار کو اچھا چلے آتے ہیں آتے ہیں یہ جناب یہ دیکھیں یہ سب نے یہ رنگ کیے ہیں سب نے آپ نے کس چیز میں رنگ آپ نے اس کا نام بتانا ہے بیت اللہ میں بیت اللہ شریف میں مدنی پرچم مدنی پرچم گمب خزرا گمبد خزرا گمبرا گمدرہ نہیں ہے یہ مدنی گمبد ہے اچھا گمبد خزرہ بنا ہوا گزرا بنا ہوا یہ جی بیت اللہ شریف نہیں ان کا ہے بیت اللہ شریف آپ کا کیا ہے بھائی مدنی پرچمیر پر اچھا اب کیا کریں باپو کیا کرنا ہے دکھائیے بھائی اچھا سب نے ہی رنگ جو ہے اپنے حساب سے بھرا ہے اور کوشش کی اچھا بھرنے کی مجھے تو لگتا ہے سب کو توحفہ دینا چاہیے نہ سب کو توحفہ دے دیں اللہ سب کو توحفہ دے دیں سب کو تحفہ دے دیں چلے باپو سب کو تحفہ دیں گے اور سب کو کیا تحفہ دیں گے یہ بتائیے آپ اچھا جی چاکلیٹ مدینہ سب شاید. کو مدینہ شریف کے چاکلیٹ بھی تحفے میں ملیں گے ہاں بھائی واہ چلیں تحفہ بھی چو... یہ مدینہ شریف کا یہ بھی توحفے میں ملے گا लग, लग. اور پانی بھی مقدس پانی بھی ٹھیک ہے عیدی بھی ماشاء اللہ یہ لیجیے یہ آپ کے لیے کیا کہتے ہیں توحفہ ملتا ہے تو یہ لیجیے سلمان بھائی یہ دیجیے ماشاء اللہ چلے ہمیں آمین یہ کاغذ دیتے رہے باپو کو سیدھے توحفہ لیتے رہے ہم سے آمین باپو یہ کاغذ لیتے رہے اور ماشاء اللہ آمین یہ کون آ گئے بیچ میں اسلامی یہ چھوٹے اسلامی بھائی کون آ گئے یہ ہمارے مدنی منہ ہیں مدنی منہ ہیں چلیں کرنیج اختار آپ بھی لیجیے تحفہ آپ کو سنائیں گے آنکھوں کا تارا سب اچھا آپ کون چلیں بھائی بیٹھتے بیٹھتے سلو حبیب آنکھوں کا گھڑی پر بھی نظر کرنی ہے ڈیڑھ بجنے والا سب مل کے پڑھیں گے بھائی ٹھیک ہے اپنے تحفے نیچے رکھیں سب مل کے پڑھیں گے آپ لوگ پڑھ کے توفے لے کر سبحان اللہ زور سے بڑھو کا تارا کھو کا تارا نام نام ہمارا مدنی مقصد کیا ہے ساری دنیا اب انگلش میں پڑھتے ہیں چلے کیا انگلش میں کیسے پڑھیں گے کوشش کرنی کیا کرنا اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے مدنی منیوں کی آپ کچھ فرمائیں گے تاثرات دینا چاہیں گے ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہے ہیں آپ جی آپ کیا فرما رہے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ بولو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں آؤں آپ کے پاس چلے جی اپنے اپنے تحفے لے کے چلے اچھا میٹھے اسٹائن بھائیوں نگران شرا آپ سے سوال بھی کر رہے ہیں توحفہ بھی دے رہے ہیں نگرانی شرا سے بھی کچھ سوال ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اچھا پہلے میں ایک اور ان سے ایک میں مدری جا کرتا ہوں جتنے آپ بیٹھے ہیں مجھے ایک توحفہ چاہیے آپ پھر آپ سوال بھی کر لیجیے گا ایک توحفہ سوال المکرم کے اس مہینے میں تین دن کا متنی کافلا ان شاء اللہ ہاتھ اٹھا کر پکی نیت کہہ رہا ان کون کون اس مہینے میں تین دن کا مدنی کافلہ پکی بات کریں گے مدی چلے کے ناظرین آپ سے بھی مدنی انتظار ہے شوال المکرم کے اس مہینے میں اسلامی بھائیوں کو چاہیے کم از کم تین دن کے بدنی قافلے میں ضرور سفر کیجئے اللہ کریم آپ کو دنیا راختہ تھی خوب کو حرکت عطا فرمائے سلمان بھائی کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جی بالکل آپ آپ خوشی رکھے جی بیٹھ جاتا ہوں اچھا میٹھے پہلے شروعات کمپیوٹر باقی ہے ویوستھا رہے امید ہے باہر رکھ ان شاء اللہ یہ میٹھے پیرس ٹائم بھائی نگرانی شرح کو ایک تصویر ہم دکھائیں گے اور نگرانی شرا سے پوچھیں گے کہ بتائیے کہ یہ کس کی تصویر ہے ٹھیک ہے بالکل شخصیت شخصیت کی تصویر ٹھیک ہے بھائی مدینہ مدینہ جی دکھائیے نگرانی شرا کو کون سی تصویر دکھا رہے ہیں اور میرا امتحان مت دیجیے گا یہ بھی پہلے عرض کر رہا جزاک اللہ جی اللہ اللہ اللہ کیا کہیں گے؟ جی حضور اشارہ لیں گے یا پھر ڈائریکٹ بتا رہے ہیں آپ Allah. نام بتائیں میں کچھ پوچھ تو سکتا ہوں جی جی جی پوچھ سکتے ہیں آپ یہ رکنے شورہ ہیں جی رکنے شورا ہیں یہ یہ ذرا مجھے بھی آ جائیں ادھر مجھے آئیے لگی ہوئی ہے الحمد میں دیکھ رہا رکنے شورہ ہیں جی جی جی رکنے شورہ ہیں کتنے ابھی جو ہمارے پچیس اراکین مجھ سب چھبیس ہیں ان میں سے ایک ہیں جی جی میں سے ایک اراکین شورا میں سے ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے جی نا ہم بابل مدینہ سے تعلق ہے مائک لے لیں بابل جی بیٹھے جی بیٹھے کیا یہ آج ہمارے منچ پر تھے کب جی بات پوچھ رہے ہیں آپ تھے انیت آج کے سارے دن کی بات کر رہے ہیں جی آج کے سارے دن کی بات جی آج کے سارے دن میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں جی میں جی آئے ہیں ہاں جی آئے ہیں اچھا مطلب اب تک کے سارے جوابات درست جا رہے ہیں جی بالکل درست جا اچھا غلط چلا جائے گا تو پھر موقع تو آپ دیں گے آپ لے میں اٹھ جاؤں میں مدد لے سکتا ہوں جی جی جی بھائیوں سے مدد لے سکتا ہوں نہیں آپ مدد نہیں لے سکتے میں مدد نہیں لے سکتا آپ مجھے یہ بتائیں میٹھے بھائیوں آپ نے ابھی تک کسی سے مدد لی ہے نہیں نہیں ناگانے کو کسی سے مدد لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے چلے اکیلے کا پھیلے دکھائیں دکھائیں دکھائیں جی دوبارہ دکھائیں آج ہمارے منچ پر آ چکے ہیں جی رکنے شرا بھی آ چکے ہیں اور آپ کی شورا شورا بھی है دی है یہ صبح کے سلسلے میں آئے تھے آپ کا جو صبح کا سلسلہ تھا جی الحمد للہ اس میں بھی تھے اب تک کے جواب بعد درست جا رہے ہیں الحمد للہ تو ان کو بھی تو ایک ہر جواب پر ہم نے ایک ایک توحفہ دیا تھا اب بھی ہم کو ایک ایک جباب پر ایک ایک توحفہ دیتے آج آپ تو دے ہی رہے یہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہمارے کسی اہم ترین ایسا شعبہ جو فیضان مدینہ میں قائم ہے اس کے نگرانیں ہیں فضان مدینہ کے بہت سارے شعبہ جات ہیں کوئی ایک, ایک فیضانا مد... جی نہیں نہیں ایسا ہے پوچھا نا آپ کے پاس معلومات ہو میں جس کے فیضان فیضان مدینہ میں جامع المدینہ قائم ہے جی المدینہ میں ایک ایسا شعبہ ہے جس کے وہ نگران ہے ایسا ہے کی کی نگران نہیں جامع المین کسی شعبے نہیں جامد تو کسی شعبے کا نگر ہو گیا چلیں اچھا یہ ہمارے کسی شہر کی کابینات کے نگران ہیں جی اچھا یہ ہمارے کسی شہر کی کابینات کے نگران ہے تو جواب میں دے دو دے دوں یہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے حاجی امین اتاری ہیں جباب سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پہلی بار یہ تصویر دیکھی ہے اللہ ٹھیک ہے سبحر اللہ بالکل درست ایک اور نہیں نہیں کیا ہے مدری ماحول سے پہلے کرتا ہوں بائک ذرا دکھائیے گا میں سلمان بھائی سے پوچھوں گا دکھائیے سلمان بھائی لبیک بھائی ہاں یہی کہنا چاہیے آپ ٹھیک ہے دکھائیں یہ تو ہو گیا بھائی کوئی دوسرا بھی ہے نہیں ملا ہوا ملا ہوا دونوں مل جاتے ہیں جی جی اکبر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ دکھا تو دے لاج بتا دیا نام جی اتنے نہیں ملے اتنے بھی نہیں ملے جی بتائیں جی دکھائیے جی اللہ اکبر بھائی یہ تو آپ نے مجھے دکھائی بھی نہیں تھی وہ جو میں نے دیکھی تھی اس میں تو یہ نہیں تھی میں نے بھی آپ نے بھی نہیں دیکھی اللہ اللہ جی یہ تو صحیح امتحان ہو گیا جی سلمان بھائی اب آپ کی باری ہے آپ کو معلوم ہے جی میں الحمدللہ بتا دوں گا میں آپ آپ بتا دیں گے جی ابھی چلے سلمان بھائی جلدی چلیں یہ کیا یہ رکنے شورا ہے جی ہاں بیٹا یہ آپ کا یہ رکنے شورا ہے جی ہاں یہ رکنے شورا ہیں سوال فکس کریں نا اتنے سوال کے اندر پہنچنا ہے ہم نے سوال سکس نہیں کیے تھے مہربانی باپو آپ توفے رہے ہیں ہمیں مہربانی کریں توفا تیار رکھے ہیں آپ جواب سے درست ہوگا نا باپو جی ٹھیک ہے کیا باب المدینہ سے یہ بابول مدینہ سے نہیں ہے مطلب باب المدینہ میں رہائش نہیں ہے بابل مدینہ میں ہے باب المدینہ میں ہے رہائش یعنی بابل مدینہ میں رہائش بابول الدینہ میں رہائش جی ہاں ان کی مدینہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ بابول مدینہ سے نہیں ہے لیکن رہائش پہ سلسلے کر رہے ہیں آج بدل چین کی اسکرین پہ باپو, اے باپو کے لیے دوسری تصویر رکھنا اچھا <laughs> باپ کو ہم دوسری تصویر دکھوائیں گے چلے پاس بہت آ رہا کہ نہیں ہم دکھا دے رہے ہیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے جی اچھا یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اسلامی بھائی جو ہمیں سکرین پر نظر آ رہے ہیں کیا ان کے پاس جامع مدینہ کی ذمہ داری رہی اگر ہمیں کہوں نہیں تو آپ ہار گئے نہیں کیوں ہار کیوں کیا جی ابھی تو میں سوال کر رہا ہوں ابھی تو سوال کر رہا ہوں نا ایک سوال کا جواب صحیح ہو جائے گا تو اگلا کریں گے غلط ہو جائے گا تو بھی تو اگلا سوال تو کریں گے نا جی تو وہ کرتے رہیں گے ظاہر سی بات پہنچنا ہے نا پہچان چلیں نہیں یعنی یہ جامد جامعہ جمے دار نہیں رہے جی نہیں رہے اردو کیا یہ مجلس اجارہ کے ذمہ دار رہے جی عبد الحبیب بھائی بتا چکے ہیں کون ہے حالانکہ عبد بھائی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہے لیکن یہ اسکرین پر دیکھ کر فرما چکے یہ کون ہے اس لیے کہتے ہیں الحبی بھائی ابد بھائی ہیں ہے نا مجری سے جا کی ذمہ دار رہیں گے رکن شورا مجرے سے جارہ رکن شورا رہے ہیں بھائی جان آپ بارہ کے بارہ غلط جواب دے کیا کر لیں گے آپ کا؟ بھائی جان اس کے اگر یہ جواب غلط ہوا تو کیا نتیجہ نکلنا چاہیے ہاتھوں ہاتھوں ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہاتھ چاہیے اگر غلط ہوا تو چلیے آپ بتائیے یہ سواست جو میں نے کیا اس کا جواب لام ہے اگر یہ لام ہو جواب تو آپ مدنی فیس دیں اگر یہ لام ہے تو جو آپ کہیں گے میں تو الحمدللہ للہ حاضر ہوں مدنی مرکز جو حکم کرے کیا کرنا بتائیں آپ یہ صاحب یہ جواب ہر جگہ چل رہا ہے کچھ کریں اس کا آپ کہیں ہم ان اللہ کی رحمت سے کر کے دکھائیں گے یہ جواب کب تک چلتا رہے گا صاحب آپ بتائیں کیا کرنا ہے مقت المدینہ کے ہمارے ذمہ دار فیاض بھا انہوں نے بھی میسری بتایا کہ یہ کون ہے آپ نے سوال کیا کیا یہ رکنشور کے ذمہ دار نہیں رہے نہیں رہے حیدرآباد کے رکنشورا حیدرآباد سے تعلق رہا ہے ایڈوکیٹ رہے گی ایڈوکیٹ یہ ایڈوکیٹ نہیں رہے جہی جناب چلے ہم سلمان بھائی اب تو آپ کا جاواب دینے کا حیدرآباد کی نہیں نہیں ایڈوکیٹ نہیں رہے ابھی ابھی تو کر کر آ کے چھبی تو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سلمان بھائی کے لیے مدنی فیس کیا ہونی چاہیے بتائیے سلمان بھائی ہم کو ایک بہت اچھی نات کے دو شیر سنائیں گے جی سلمان بھائی سنائیے پنجابی نات کے فرمائش آئی تھی جو ہمارے پڑی جاتی ہے وہ ناچ سنائیے اس سور میں جا کارا کار جہ جا کار جہ سچ آ جگ کس کی تصویر تھی یہ تصویر ابھی دکھائی اسکرین پر کس کی تھی تصویر دیجیے کس کی تھی چلے آپ بتائیں ہاں جی محمد علی رکنے شورا ان کی تصویر تھی ماشاء اللہ دیکھیے انہوں نے جواب درست دے دیا جی بھری بھی بھری ہوئی ہے جوابات جوابات پر تحفے دینے چاہیے اور میں سوالات لے کر حاضر ہو رہا ہوں خصوصی اسلامی بھائیوں سے تو سوالات میں نے کیے ہیں ماشاء جی اچھا اور موقع دے دیتے ہیں ابھی باپ لال شہباز کلندر کا مزار شریف کہاں ہے جلدی جلدی جلدی سیون شریف جواب درست ہے جناب خصوص اسلام بھائی نے جواب درست دے دیا ان کو بھی توحفہ ملے گا یہ کیا آپ نے توحفے لے لیے جی یہ رکھے کیا سلمان بھائی پیچھے پیچھے کاروائیاں کر رہے ہیں آپ چلیں باپو تحفے لے کر چل رہے اسلامی بھائیوں میں چلتے ہیں چلیں سلام میں پہل کرنے والے سلام میں پہل کرنے والا کس کا مقرب ہوتا ہے سلام میں پہل کرنے والا کس کا مقرب ہوتا ہے جی جواب دیں اللہ کا مقرب ہوتا ہے بابو انہیں توحفہ دے دیجیے ماشاء اللہ السلام علیکم کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں لبیک لال ابیک صرف ہاتھ اٹھے گا دس نیکیاں ملتی ہیں اب ستار بھائی کو تحفہ دیجئے توحفہ دیجیے ماشاء اللہ جی ما ہند سے تشریف لائیں یہ کون سے اچھا اب ہند سے تشریف لائیں اب سے آپ کو تحفہ نہیں ملا ان کو تحفہ مل گیا باپو اچھا ایک جی اچھا آپ مرکز الولیا لاہور سے ہیں کیا شان ہے آپ کی یاد چلے بتائیے داتا گجبخ علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزاج شریف مرکز الولیا کے کس علاقے میں لاہور سے آئے نا لاہور کے کس علاقے میں بیگمپور شاہدرہ مزار شریف کہاں پر مزاج شریف کہاں پر ہے داطا صاحب داتا صاحب پتا ہے جی بتائیے نا ادھر وہ داتا صاحب کا مزہ دادا صاحب کا مزہ ادھر علاقے میں جی باٹی چوک صحیح کہہ رہی ہے ماشاء اللہ ان کو توحفہ بابو انہوں نے جواب صحیح نہیں دیا چلو باپو کی مرضی ہے پہلے جواب دینے پہ بھی توحفہ مل رہا ہے چلیے امیر اہل سنت نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رسالہ کون سا تیر فرمایا تھا چلے بتائیں آپ <تصفح> کے ہند کا سوال کیا ہے میں نے <تصفح> آپ کے ہند کا سوال کیا حضور پہلا رسالہ امل سنت کا <تصفح> ان کا مزہ شریف آپ کے ہند کے بڑے اہم شہر میں <تصفح> امل سنت کو ان سے بہت محبت ہے امل سنت کا بیان ان کے بغیر عموماً ختم نہیں ہوتا سنت رحمت اللہ تعالی علیہ جی تو پا لیجیے اچھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کس مہینے کس تاریخ کو منائی جاتی ہے رجب المرجم تاریخی سن کے بتا رہے ہیں پہلے بتا تھا رجب المرجب کی چھ تاریخ کو میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس مبارک منایا جاتا ہے جسے چھٹی شریف کہتے ہیں ماشاءاللہ صلو علی الحبیب علیہ صلی اللہ تعالی علیہ والے بزرگوں سے آسان سوال سورے ملک قرآن کریم کے کس پارے میں حبیل انہوں نے آپ سے پوچھ کے بتایا نا چلو ان سے ایک اور آسان سوال کرتا ہوں پانی کتنے سانسوں میں پینا چاہیے تین سانسوں میں پینا چاہیے انہیں دے دیجیے توحفہ بس ہو گئے خوش اچھا آپ سے بھی سوال کر لیتا صلو علی الحبیب سیدنا صبح گنی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور لقب بتائیں مشہور لقب حضرت کا ایک شیر بھی ہے اس پر جس کو توحفہ نہیں ملا نہیں ملا دو نور والے ماشاء اللہ کوئی شیر سنائے گا حضرت کا ذنو نر والا شیر والے نہیں چلو نہیں نہیں ہو مبارک تم نور کا ہی ماتھے رہا صحرا کا ہو مبارک آپ سنائیں ایسے بتا دیں کیا کچھ تو بتائیں چلو آپ تو اتنی حسرتوں سے دیکھ رہے ہیں کچھ تو بتاؤ آغاز کچھ بتائیں دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مک فیضان مدینہ کس شہر میں واقع ہے کون سا شہر کا نام بتائیے فیضان مدینہ کراچی کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ کراچی کو باپا کیا کہتے ہیں بابل مدینہ کہتے ہیں انہیں تحفہ دے دیجئے چلیں آپ شہر سنائیں نور کی سرکار سے پایا دو نور کا ہو مبارک تم کا ضلع جوڑا نا. نور کی سر... نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, کا. ہو اچھا اب ہے باری حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج شریف کی چادر کی یہ کس سے یہ تو وہ صحیح غلط والا ہے تو سوالات بھی مشکل ہوں گے کچھ سیگمنٹ ہوگا ایک پورا سلسلہ ہوگا جو اس کو پورا کر لے گا وہ لے جائے گا مگر مدنی فیس کے ساتھ دیکھیں یہ مبارک چیزیں ہیں یہ ایسی مبارک چادر ہیں کہ یہ کہاں بار بار آتی ہیں مجھے کم از کم وہ اسلامیہ سامنے آئیں جو اگلے تین ماہ میں ایک ماہ کا سفر کی نیت کریں وہ آئیں وہ آگے آ جائیں جنہوں نے بانوے دن میں نیت کریں کہ ہم شاء اللہ بانوے دنوں میں ایک ماہ کا سفر کریں گے مگر پہلے نیت نہ ہو غلط بیانی نہیں کرنی ہے ابھی نیت ٹھیک ہے جانی بھا جی آئیں تین اور بھی اور ہیں آج آگے ان بانوے دنوں میں آئی آئی ود ان ٹو ڈیز ایک ماہ کا مدنی کافلا کرنا ہے ان کو پکی آئیں کورس کر کے چلے جائیں گے بارہ ماہ کے لیے چلیں آپ بھی آ جائیں جو پہلے نیت کر چکے وہ آپ ہاتھ تو ہاتھ نیت والے آئیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اسلام بھائی کافی آپ ادھر آ جائیں ادھر آ شکریہ دیکھیے یہ جو جو غلط جواب دیتا رہے گا وہ نکلتے رہیں گے جو صحیح جواب دیتے رہیں گے وہ رکتے رہیں گے پھر اس کے بعد بچے گا تو ہم دوسرا حصہ کریں گے ٹھیک ہے پرانے پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت مبارکہ سورے فاتحہ کی ابتدائی آیتیں تھیں صحیح یا غلط نہیں نہیں آپ ایک جب لگائیں غلط غلط صحیح غلط صحیح جنہوں نے صحیح کہا ہے وہ مقابلے سے باہر آ جائے غلط چلے قریب ہو جائیے اکبر بھائی صحیح جا رہا ہے آہا, آہ. سبحان اللہ. بہت اچھا جا رہا ہے جو جی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ مدینے میں سواری سے پرہیز کرتے تھے صحیح یا صحیح غلط صحیح صحیح, صحیح, صحیح صحیح مقابلے میں ہے جی. قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے دس نے کیا ملتی ہیں صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح اب میں چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب جس سے بھی سوال کیا جائے گا اس سے جواب دینا ہے اور فورن جواب دینا ہے رک کر جواب دیا تو مقابلے سے نکل جائیں گے آپ نے جواب دینا ہے آپ سے سوال کر رہا ہوں سورہ رحمان کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے صحیح یا غلط صحیح مقابلے میں ہے آپ سے سورہ رحمان کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے سورہ کس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین شریف کو ماشاءاللہ جی اب آپ چاروں میں سے اب آپ سے سوال کر رہا ہوں کھانا کھاتے وقت الٹا پاؤں کھڑا کرنا سیدھا پاؤں بچھا دینا سنت نہیں ہے صحیح ہے غلط جائیے ایسا آپ کا بھی انداز ہے جی آپ لوگ جو ہیں یہاں پہ آپ نہ کہیں پلیز چلیں اب آپ تین ہیں اب آپ سے سوالات کروں گا ٹھیک ہے دارواہ جنت کا نام بتائیں <سؤال> داروگہ جنت کا نام بتائیں یہ تو کیا ہو گیا تو دوسرے راؤنڈ میں سارے نکل گئے صاحب یہ بڑا تحفہ ہے کچھ تو دوسرے راؤنڈ میں لیکن فیسیں سب کی موجود ہیں دیکھیں مقابلے میں جو آپ آئے تھے آپ مدنی فیس دے کر آئے تھے جواب غلط ہونے کی صورت میں مدنی فیس باقی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی چادر مجھے دینی تو اسی کو تھی جواب آپ درست بھی دے دے اور ایک ماہ کا مدنی قافلے میں سفر کرے ہم اس کو دوسرے مقابلے کے لیے رکھ لیں گے دوسرے مقابلے ہم ماشاءاللہ کتنا کچھ تو ہوتا ہی رہے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی تو جناب مقابلے میں یہ ہے کہ حضرت ابوی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مزاج شریف کی چادر اور کعبہ مشرف کا غلاف یہ ابھی ہمارے محفوظ ہے جو انشاءاللہ دوسرے مقابلے میں ہم اسے لانے کی نیت جی ایک ماہ کے مدی قافلے کی نیت کرتے ہیں بانوے دنوں کے اندر نائنٹی ٹو ڈیز کے اندر چلے آئے آپ سے مقابلہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کس سے ہوگا وہ سوال کا کہاں ہے میں سوال کروں گا پانچ پانچ سوال کروں گا ٹھیک ہے جو درست جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو توفان میں ٹھیک ہے پانچ سوال پہلے پانچ سوال آپ سے کروں گا چل بیٹھ جاتے ہیں پہلے پانچ سوال آپ سے آپ کا نام کمر عباس قمر عباس عباس بھائی کمر عباس بھائی آپ سے پہلا سوال وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنہ سے کروائی گئی مسجد اخسر آپ یہاں خاموشی ایک اور بڑھ گئے چلے آ جائیں آپ بھی آ جائیں پانچ پانچ سوالات کیے جائیں گے مسجد اخسر جی وہ کون سی مسجد ہے جس کی تعمیر جنہ سے کروائی گئی مسجد اخسر مسجد مسجد جی آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاء ما اللہ, اللہ باپو اچھا دوسرا سوال تمام دنیا میں بتائی تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین دین اسلام کب ہوگا انہی سے پانچ سوال ہیں جی دوبارہ جی تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین دین اسلام کب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے جواب درست ہو گیا یار دو ہو گئے اچھا بت حضرت سعیدنا چلے یہ بتائیے اسلام کے سب سے پہلے موزن کا نام بتائیے حضرت بلال رضی, حضرت رضی, بلال رضی, حضرت رضی اللہ تعالیٰ تینوں جواب سوال کے جواب ان کے درست ہو گئے اللہ ماشاء اللہ اچھے وہ کون سے وہ کون سا مارکا تھا جس میں پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون کب اور کہاں مرے گا جنگ جنگ بدر جنگ بدر ماشاء اللہ چار سوالوں کے جوابات دے درست دے چکے آپ سے پانچواں سوال کرنے جا رہا ہوں دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا نہیں چلیں آپ سے شروع کرتا ہوں دجال کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوگا کا پھر لکھا ہوگا جواب ان کا درست ہو گیا دوسرا سوال سترے کی مقدار کیا ہے سترا جو نمازی کے آگے کھڑا کیا جاتا ہے نمازی اپنے آگے کھڑا کرتے ہیں تاکہ آگے سے کوئی شخص نکل سکے سترا کہتے ہیں اس کو کم از کم ایک گز کم از کم ایک گز اترے کی مقدار ایک گز ایک گز کم از کم ایک گز کیا ایک گز ایک ہاتھ کہ گا ایک گز میں ایک گز میں دو ہاتھ ہوتے ہیں آپ کا جواب غلط ہو گیا ایک ہاتھ اونچا اور انگلی برابر موٹا ہو ٹھیک ہے یہ جواب درست تھا آپ کی ایک غلطی ہو گئی ہے آپ نے پانچ میں سے چار جواب درست دیے ایک غلط دیا بتائیے تعدل ارکان کسے کہتے ہیں نہیں معلوم نہیں یہ بتائیے کہ جو رکو میں سبحانہ ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ کرتے وہ کیا پڑھے نہیں معلوم بتائیے سید الشہدا کا لقب کن صحابی ربی اللہ تعالیٰ کا طے کیا گیا آپ جی سے پانچ سوال کیے مگر آپ ایک کا جواب درست دے سکے ٹھیک ہے اب ان کی طرف پلتے ہیں پانچ کا جی جی جواب کو بھی ابھی تک نہیں دے سکے جی لگتا ہے کہ یہ مزاج شریف کی چادر بھی رہ جائے گی اب دیکھیں ایک آخری سلائی میں ہمارے یہ کیا چلیں آپ سے سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں تعدل ارکان کس کہتے ہیں تعدل ارکان نماز میں یہ قوما جلسہ اور اس میں ایک بار سہانا لچانے کے مقابلہ پورا جواب دیں تعدیل, تعدیل ارکان تعدیل, تعدیل کہتے ارکان یہی ہے کہ مطلب بندہ رقو میں آنے آتا ہے اس میں رقو سے پھر روسا یہ اور ان کی مختار جو ہے یہاں رکنا ایک بار سبحان اللہ کہنے ان کا جواب درست مان لیتے ہیں ماشاء اللہ اچھا اب بتائیے کہ صحیح کسے کہتے ہیں صحیح یہ صفحہ مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں ماشاءاللہ ان کا دوسرا جواب بھی درست ہو گیا چلے آگے بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ ہوتا اللہ محمد تو بل اللہ سلو الحبیب صلی اللہ ہوتا اللہ محمد جی دوسرا میں پیپر لیتا ہوں سوالات کے لئے ایک اور سوال میں آپ کی طرح بڑھا رہا ہوں قرآن پاک کی ابتدائی پانچ سورتوں کے نام بتائیں آرام تسلی کے ساتھ ابھی سورت فاتحہ ٹھیک سورت بکرا ٹھیک سورت سورت مدا بیچ میں ایک سورت چھوٹ گئی ہے جلدی بتائیں دوبارہ نام لیں فاتحہ سوریہ فاتحہ فاتح اس کے بعد سوریہ بکارا سورت بکرا سوریہ نسا اور سوریہ بقرہ کے درمیان ایک سورت ہے آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ جواب نہیں دے سکے ٹھیک ہے یہ بتائیے کہ تین چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں حضرت حضرت حضرت ماشاء اللہ چاروں فرشتوں کے نام درست بتا دیے مگر آپ نے سارے جوابات درست نہیں دیے ہیں آپ سے چار سوال ہوئے پانچ ہوئے پانچ سوال ہو گئے لیکن یہ بھی ایک سوال تھا نہیں آپ نے بھی ہاں لیکن وہ جوابات درست نہیں ہو سکے میں نے کوشش کی کہ اسلامی بھائیوں سے پورے جوابات درست لے کر ان کو یہ مبارک چادر مزاج شریف کی توحفے میں دی جائے لیکن جی ماشاءاللہ ان کو تحفہ دے دیجیے ان تینوں اسلامی بھائیوں کو کچھ کو تحفہ ضرور ملنا چاہیے ذرا دیکھیے دیکھیے ہاں یہ دیں ان دو اسلامی بھائیوں جی تین تھے تین تھے تینوں کو تحفہ ملے گا اور اس سے پہلے بھی جو مقابلے میں تھے وہ بھی تحفہ لے کر جائیں خالی نہ جائیں یہ لیجیے ماشاء اللہ یہ لیجیے یہ آپ کو بھی تحفہ اس سے پہلے بھی مقابلے میں جو اسلام بھائی تھے آپ بھی تحفہ لیں ماشاء اللہ آپ بھی توحفہ لیں آپ بھی تھے مقابلے میں جی آپ مقابلے میں کہاں تھے ابھی مقابلے میں کہاں تھے اچھا تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ تصویر دیجیے تصویر بابا یہ رکھا ہے چاکلیٹ جیتے کے لیے چاکلیٹ ماشاء یہ جو مقابلے میں تھے وہ لیں جو مقابلے میں تھے وہ لیں یہ مت ٹھیک ہے اچھا اب کس کس کو تشریف رکھیے کس کس کو تحفہ نہیں ملا کس کس کو تحفہ نہیں ملا ایسے ہمارے کیمرہ مین بھی ہیں اچھا اب جس دن کو تحفہ نہیں ملا ہے ان سے مدنی دیجا ہے کہ تین دن کے مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ ہر ماہ تین دن کے مزید مدنی قابل سفر کی نیت کر لیجیے ٹھیک ہے بس یہ نیت کریں اللہ کریم آپ کو برکت رکھا فرمائے اور جن کو توحفہ نہیں ملا ہے وہ سچ بول کر سلسلے کے بعد ہمارے یوسف باپو سے ای ڈی میں لے لیجیے گا ٹھیک ہے باپو سلو الحبیب کمپیوٹر باقی ہیں جی بزرگ کمپیوٹر کافی دیر سے بیٹھے ہیں چلیں سوالات آخری اس کے بعد اگر کالز ہوں گی تو لیں گے ورنہ سلسلہ ختم کر دیں گے بزرگ کمپیوٹر سے سوال کیے جا رہے ہیں سلام پہلے سلام پہلے سلام پہلے سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی جواب دیجیے بزرگ کمپیوٹر تصویر فاطمہ کسے کہتے آجم ہیں نام وغیرہ بھی تو پوچھنے نا تھوڑے اب اب دو بج گئے جی نام بتا دیں چلیں نام میرا خوشبو محمد مرکز لاہوریہ سے میں آیا ہوں کہاں نا اسے ماشاء اللہ عمر وہ میری سات سال ہے سکسٹی سیون ہاں جی ٹھیک ہے رسمی فاطمہ کسے کہتے ہیں سبحان لا تیز مت بدمت الحمد للہ تیزی اللہ اکبر عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا یہ بھیجال انہا نے ماشاء اللہ جواب مردوں میں سب سے پہلے اسلام میں مردوں میں سب سے پہلے کسے اسلام کو بولتے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور اور بچوں میں سب چھوٹی عمر والوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ان خدا رضی اللہ عنہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ قران کریم کا دل کس صورت کو کہتے ہیں جی قران کریم کا دل یا تین شریف کو کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا بزرگ کمپیوٹر سے ایک اور سوال میں کروں جی اچھا ٹھیک ہے چلے پھر بتائیں امیر سنت کے والی صاحب کا نام کیا ہے یہ فٹ نہیں نکل آپ بتا رہے ہیں کہانی بتا رہے ہیں جی قانون عبدالرحمان عبدالرحمان صاحب ماشاء اللہ جواب درست چلیں یہ بھی اچھا ہے فیڈ ہی کرنا تھا نا فیڈ ہو گیا نہیں نکلے گا انشاءاللہ سر وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے مرغا مرغا چلیں سب سے پہلے کن کے بعد سفید ہوئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی السلام کے ماشاء رضا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جین صلاحت و, و سلام کے بعد سب سے پہلے سفید سب بزرگ کمپیوٹر یہ بتائیے کہ قبر میں جو فرشتے سوال سوالات کریں گے ان کے نام بھی بتا دیں قبر میں منکر نکیر منکر نکیر یہ سوالات کریں گے قبر میں اچھا کوئی بھی پانچ نفل نمازوں کے نام بتائیں نماز تحجد اشراط نماز اشراق چاش نماز چاشا بینبی تو اشراک تو ابا بیٹھ بھائی پانچ سوال خوشبو محمد خوشبو محمد مادر انداز دے کے سامنے صاحب بڑی مشکل سے آسانی سے آ گئے چلا توبہ بھی نفل نمازوں میں شامل ہے ہمارے مدنی انعامات میں بھی ہے ویسے صلح صلح بھی جو ہے یہ توبہ کرنے والوں کی نماز مام مام میں شمار کیا جاتا ہے اللہ چلے جواب آپ کا درست مان لیتے زیتون شریف کا درد کتنے سال تک باقی رہتا ہے تین تین سال تین ہزار سال کتنے تین ہزار سال کتنے سال تین ہزار تین ہزار دیو سال ماشاءاللہ جوابات انہوں نے درست دیے سبحان آل اللہ ہمارے بزرگ کمپیوٹر کو بھی توحفہ دیا جائے گا جی و رحمۃ اللہ الحمد للہ جزاک اللہ آمین آمین ماشاء <laughs> اللہ تشریف لائیے اور بھائی کیا انداز ہے ان کے لیے باپو توفان ان کے لیے تحفے ہیں ماشاءاللہ ارے ان کو بھی ایک, ایک سوال کے جواب آئے ایک ایک تحفہ ملتا مگر ماشاءاللہ اللہ مدینے کے تحفے ہیں تصبی ہے سبحان اللہ اور یہ بھی لیجئے گلاف خانہ کعبہ کے دھاگے ماشاء اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ہم عید کی اس موقع پر لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے اور جو اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہو اسے معاف فرمائے اگر کال لینی ہو تو اسے لیٹ بہت ہو گئے हाँ, हाँ جب گھڑی پہ نہیں گیا جا رہی ہے تو اللہ تبارک و خیر فرمائے اور متی کے ناظرین آپ کے بہت بہت شکریہ حاضرین آپ کے بہت بہت شکریہ سلاۃ وسلام علیک رسول اللہ ولیک و یا حبیب اللہ صبح شان اک اللہ وبیقہ لاكب لبشان اك اللہ ابدیك لا فروكا الا انت لا ابدكا رکا وطب الیک اللہ کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور اللہ ہمارے بیماروں پر پریشان حالوں پر رحمت کی نظر فرمائے آمین بجاین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی الحبیب صلی اللہ تعالی